اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او ان قسم قليلا اعوذ عليه ورتل ورت القران ترتیلا مزمل مکی صورت ہے نزول کی ترتیب میں تیسری صورت ہے قرآن کریم کی سور قلم کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں تیترواں نمبر ہے سورت کا سورج جن کے بعد سورت الجن کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر ربط ہے ایک ربط سورج جن کی آیت نمبر 23 آیت نمبر تئیس میں فرمایا اِلَّا بلاغ من اللہ بلاغ ملہ و رسالاتی تو اس صورت میں ترغیب القرآن اور طریقہ تبلیغ کا کہ بلاغ تبلیغ اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین کی کیسے کرو گے یا سورہ جن میں مسئلہ ثابت ہوا نقلی دلیل کے ساتھ تو یہاں مسئلے توحید کے اس بات کے بعد ترغیب الالبیان یا سورے جن میں واقعہ جنات کا تھا تو یہاں ترغیب کی تبلیغ کی جنات نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی تبلیغ کی تھی تو تم لوگ بھی تبلیغ کرو سورے جن میں آیت نمبر دو میں فرمایا تھا یہ دی الا رشدی فامن نابی ولن شری کبی ربینا تو اس صورت میں آیت نمبر انیس میں فرما رہے ہیں انہادی ہی تسکرا فمن شاہد الا ربی ہی سبیلا سورہ جن میں مسئلہ بیان ہوا تو یہاں تنظیم کا بیان ہے اور تنظیم میں تقسیم کار اراکین کے درمیان سورت کا دعوی ترغیب لالقرآن اور طریقہ تبلیغ کا سورت میں طریقہ ذکر ہو رہا ہے تبلیغ کا اور ترغیب قرآن سورت میں توحید کا دعوی آیت نمبر نو میں ہے اور شرک تصرف کی تردید بھی آیت نمبر نو میں ہے سورت میں شرک فیللم کی تردید شرک فیللم کی تردید بھی ہو رہی ہے اور سورت میں تقسیم کار اراکین کی ابتدائی وحی جب نازل ہوئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے غار حرا سے اس وقت نبی علیہ السلام کی صرف ایک ہی زوجہ مطہرہ مکرمہ تھی جو کہ محسن امت خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی انہا ہے تو ان کو فرمایا زم ملونی اے خدیجہ میرے اوپر کمبل ڈال دیجئے نبی علیہ السلام تو پر سقل وحی کی وجہ سے بخار آ گیا تھا تو اللہ نے وحی نازل کیا یو حلم و زمل و کوم اللہ اللہ اب آرام کمبل کے اندر نہیں آرام اللہ کے در میں سجدے کرنے سے آپ کو ملے گا سورت پہ اسمے حسنا ہے باری تعلی کے بھی حسف تکرار پانچ اور سورت میں دس اوامر ذکر ہو رہے ہیں ایک قوم دوسرا اون قسمن ہو کلیلا تیسرا وزد علیہ چوتھا امر و ورت قرآن ترتیلا پانچواں امر وس قرسم مربک چھٹا امر و تبت الہ تبتیلا ساتواں حکم اور امر فت تخد ہو وکیلا آٹھواں وسبر علامہ نواں امر وہ جرحم جمیلا اور دسواں وزرنی والمکذبین اول اولن مزمل بوجھ اٹھانے والا یا جماعت بنانے والا یا غیر مشغول انسان جب اپنے سے کمبل لپیٹتا ہے تو اس کا کوئی کام نہیں ہوتا اسی لیے یہ غیر مشغول ہوتا ہے کام کرنے والے کمبل نہیں لپیٹ سکتے اپنے سے یا حامل النبوتی منتظم اور اور وصف کے اشتراک میں عموم کا معنی ہے کرتوی نے ذکر کیا یا یوحل مزمل بہت سی صفات تھی نبی علیہ السلام ساری کی ساری اس میں بیان ہو گئی اے غیر مشغول بیگم اے جماعت بنانے والے جامع کلام میں مانا کیا ہے رئیس الجما کمبل میں خود کو چھپانے والے ابن عباس فرماتے ہیں مزمل کمبل میں خود کو چھپانے والے امام رازی مانا کرتے ہیں بوجھ اٹھانے والے مزمل حامل النبوت منتظم اور یا یوحل مزمل اے جماعت بنانے والے کمبر لپیٹنے والے کمبل اور کپڑے میں خود کو چھپانے والے کومل کھڑے ہو جاؤ رات کوئلہ قلیلہ مگر تھوڑا حصہ رات کا آرام کیا کرو کیونکہ ولی نفسی کا آلیہ کا حق قل. وہ علا کلی کتنا نصف ہو آدھی رات اون خش من ہو یا کم کر دو من ہو اس سے آرام سے اس آرام سے کم کر دو کلیلن تھوڑا سا اوزد علیہ یا زیادہ کر دو اس آرام پر ورت تل قرآن ترتیلا اور پڑھیے قرآن واضح واضح پڑھنے کے ساتھ حتیٰ تفق کا مانا قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھیے ترتیل معنی کی بھی صفت ہے اور الفاظ کی بھی صفت ہے اس طرح قرآن پڑھیے کہ لوگ اس کے معنی کو سمجھ جائیں امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں جو لوگ قرآن صحیح نہیں پڑھتے ان کے پیچھے نماز مکرو ہے متقاری کے پیچھے نماز مکرو ہے جو قاری نہ ہو اور ویسے ہی قرا کر رہا ہو غیر اصولی طریقے سے ورد تل ترتیلا اور واضح واضح پڑھو قرآن واضح واضح پڑھنے کے ساتھ اناسن القی عالیہ کا قول یہ علت ہے قیام کی قیام اس لیے کیجئے کہ یقینا ہم ڈالتے ہیں آپ پر قولا ثقیلا بوجھ بھاری بہت بھاری بوجھ ہے قول ثقیل قرآن کریم کو قول شکیل کیوں کہا تو ایک وجہ قطادہ رحم اللہ نے فرمایا ہے شکیل و اللہ فراض اس کا قانون احکام فرائض اور حدود بھاری ہیں بہت بڑی بات ہے مجاہد فرماتے ہیں قول شکیل حلال ہو و اس کے حل حرمت کے مسائل محمد ابن کاف فرماتے ہیں شکیل ان عالل یہ قرآن بھاری ہے منافقوں پر کیونکہ لنو یہ تھی کا اسرارہ ہوں ویوب تل ہوں ان منافقوں کے رازوں سے آپ کو خبردار کرتا ہے قرآن اور ان کے ادیان کا بتلان ذکر کرتا ہے قرآن یا علی الکفاری لمافی ہی من الحتجاج عالم ول بیان للالتی لم یہ قرآن سطیل ہے کافروں پر کیونکہ اس میں دلائل ہیں کافروں کے خلاف اور ان کی گمراہی کا بیان ہے اور ان کے برائیاں ذکر ہو رہی ہیں زواجر حسن بسری حسن ابن فضل فرماتے ہیں ثقیل لا يحمله اللہ قلب الم ب و نفسن مزین تم ب قرآن قول شکیل ہے اسے نہیں اٹھا سکتا مگر وہ قلب مؤید جس کی تائید اللہ کی طرف سے ہو جائے امداد ب اور نفس مزین بالتوحید وہ حامل قرآن بن سکتا ہے خطیب صاحب سے راج المنیر میں فرماتے ہیں ثقیل الفلمیزانی یوم قیامتی قرآن ثقیل ہوگا طول میں قیامت کے دن انا سن القیال کا قول تو جس کے ساتھ یہ قرآن ہوگا تو سکولت موازین ثقیل الفلمیزان یوم قیامتی یا ساتواں قول ہے یہ بھی خطیب صاحب نے ذکر کیا ہے سراج المنیر میں اور بخاری سے کی روایت ہے یہ سکیل بے اعتبار قرآن سقیل ہے وہی کے اعتبار سے قالت عائشہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید البردی نبی علیہ سلاط سلام پہ وہی نازل ہوا کرتی تھی میں دیکھا کرتی تھی کہ سخت سردی کے موسم میں جب وہی نازل ہوا کرتی تھی تو اس وقت نبی علیہ سلاط سلام کی رنگ میں تغیر آ جایا کرتا تھا رنگ مبارک نے وہ ان جبینت ہو لین و نبی علیہ سلاۃ کی جبی طیبہ کئی حواصد مبارک سے پسینہ بہتا تھا اور قطرے پسینے کے بہ کرتے تھے قول ثقیل اس لیے کہا مجاہد کا بھی قول حب الناصر اللہ بالقرآن عقل حمان ہو اللہ کے نزدیک بھاری اور مضبوط محبوب لوگ وہ ہے جو قرآن کو صحیح سمجھتے ہیں اچھے تو سب سے زیادہ مرتبہ اور درجہ اللہ کے دربار میں ان لوگوں کا ہے جو کہ قرآن پہ اچھا سمجھتے ہیں انا سن القی علیہ کا ثقیلا اس کا نزول بھی ثقیل اس کی تبلیغ بھی ثقیل اس کا سیکھنا بھی بھاری یہ میزان میں ہو تو میزان ثقیل یا عقیدے میں ہو تو عقیدہ ثقیل یا اخلاق میں ہو تو اخلاق بھاری اور اچھے شکیلا نبلا گو اناشیا تلے لی یا شدوتا اقوام کیلا یہ عمل میں ہو تو عمل بھی ثقیل دل اور سینہ بھی ثقیل ان ناش، ناشیا تلے لی یقینا اٹھنا رات کو قرآن کے لیے شدو وت ان یہ بہت سخت ہے موافقت کے اعتبار سے وت آ وط سے ہے بمانے موافقت بین القلب واللسان دل اور زبان کے درمیان موافقت کے اعتبار سے یہ بہت ہی بہتر ہے رات کو اٹھنا قرآن پڑھنا یا وتا آ پائےمال کرنے کے معنی میں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں تو ہی اشد دو وت یہ بہت سخت ہے نفس کو پائےمال کرنے کے اعتبار سے اس کے ساتھ نفس پائےمال ہوتا ہے جب رات کو تو جاگے اور قرآن کی تلاوت کرے قرآن پڑھے تو نفس پائےمال ہوتا ہے اس کے ساتھ قوام و اور بہت مضبوط کہنے کے اعتبار سے یعنی یہ درست ہے کہنے کے اعتبار سے رات کو دوسری طرف توجہ نہیں ہوتی خاموشی ہوتی ہے تو تو جو کہے گا وہ تو دل سے کہے گا اور تیرے دل میں بھی اترے گا تو آ قوام ان کا فن نہاری سب طویلا یقیناً تمہارے لیے ہوں گے دن میں سبحن طویلا مشغلے بہت لمبے بیانات دروس دنیا کے کام کاج تجارتیں لین دین خوشی اور غمی میں لوگوں کی شرکت کرنا بیماریوں کا پوچھنا اتباع جناز بہت کام تو دن میں تو آپ کے بہت کام ہوں گے یہ تقسیم ایک کار ہے ایک جماعت ہوگی تنظیم میں اراکین کی قرآن کے مدرسین رتل تل قرآن ترتیلا پر عمل کرنے والے تو دوسرے ہوں گے دن میں مال اور دولت کمانے والے تو وہ لوگ تنظیم پہ مال لگائیں گے کو اس مربی کا و تب تلیل تبتیلا اور یاد کریے اس مربی کا نام اپنے رب کا وسکر کا مجاہد فرماتے ہیں ہاضا اخلصل عبادت اللہ مجاہد فرماتے ہیں اور کا خالص کر دو عبادت ایک اللہ کے لیے اخلصل عبادت اللہ خاص کر دو عبادت ایک اللہ کے لیے یا وسقر کتاب ربی کا یاد کرو تم اپنے رب کی کتاب کو وہ تب تلئی تبتیلا اور ایک دم کٹ جاؤ مخلوق سے اللہ کی طرف آئستہ آئستہ قریب ہو جاؤ تبتل باب تفاعل ہے اور تفعول کی خاصیت یہ ہے کہ فیل کو حاضر کرتا ہے مرتن واحدتن ایک دم اور تبتیل تفعیل ہے تفعیل میں تدریج ہوا کرتی ہے مرتم بعد مرتن مر ہلاوار آئستہ تو وہ تبتل الی ہی ایک دم ہی کٹ جاؤ مخلوق سے اللہ کی طرف تبدیلا آئستہ آئستہ قریب ہو جاؤ مخلوق سے ایک دم ہی کٹنا ہے لیکن ایک دم ایک ہی بار اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا اللہ کی طرف تو آئستہ آئستہ نزدیک جانا ہے رب المشرقی والمغربی اللہ مالک ہے مشرق اور مغرب کا لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی بھی الہ مگر ایک اللہ فتخ ہو وکیلا تو پکڑ لو اللہ کو ذمہ دار اللہ کو ذمہ دار پکڑ لو کیا مانا ایک اللہ پہ اعتماد کرو وہ تمہارے سارے کاموں کا ذمہ ہر حال میں ذمہ دار وسبر علامہ یقول اور صبر کیجئے اس پر جو یہ لوگ کہتے ہیں مقولہ حزف ہے کی وجہ سے کیا کہتے ہیں بہت کچھ کہتے ہیں آپ صبر کیجیے واہ جرحم حجرن جمیلا اور چھوڑ دیجیے ان کو چھوڑنا خوبصورت حجر جمیل کسے کہتے ہیں بیان کرو ان کے سامنے حق کامر بالمعروف اور نہیں ان منکر تو کرو لیکن ان کے ساتھ ان کی رسومات اور خرافات میں شامل نہ ہو یا حجر جمیل دل میں مخالفت اور سامنے مدارات اللہ کے لیے چھوڑنا بھی حجر جمیل ہے کسی سے تعلق قطع کرنا اللہ کے لیے یہ حجر جمیل ہے حدیث میں آتا ہے من احب اللہ وغد للہ, للہ ومنع للہ و للہ فقد واہ فقستان جس کسی نے محبت بھی کسی سے کی تو ایک اللہ کے لیے نفرت اور بغض بھی کیا تو ایک اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا تو بھی ایک اللہ کے لیے کسی سے کچھ منع کیا تو بھی ایک اللہ کے لیے نکاح بھی کیا تو اللہ کے لیے یہ حجر جمیل ہے شیخ الاسلام نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے حجر جمیل کے نام پہ وہ جر ہجرن جمیلا اور چھوڑ دو ان کو چھوڑنا خوبصورت و زرنی و اور چھوڑ دیجئے مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو الن نامتی جو کہ مال والے ہیں نامہ وہ اور مہلت دیتا ہوں میں ان کو قلیلا تھوڑی سی نالدین کال ہوں جہیما یقیناً ہمارے پاس ہے ان کالن سزائیں شرمانے والی یا انکالن پاؤں کی بیڑیاں بیڑیاں ہیں ان کے پاؤں کی وہ جہیمن اور تپش دل کی جلانا و تامن زا اور خوراک ہے بد زقوم زکوم واضابن علیما دردنا کی امام راضی فرماتے ہیں یہ پہلے تین عذاب دنیا کے ساتھ اور چوتھا عذاب آخرت کے ساتھ لگتا ہے انکالن شرمانے والی سزائیں جہیمن دل کی تپش اور جلن اور تام خوراک بد مزا یہ تینوں دنیا کی عذاب ہے واضاب علیما اور عذاب دردناک آخرت میں یوم ترجف فل اردو وکانت الجبال کثیبا مہیلا یاد کرو وہ دن کے جب ہلے گی زمین ترجف فل اردو الارض ترجف اردو الارض جڑک مارے گی زمین والجبال اور پہاڑ و الجبال جتیبم مہیلا اور ہو جائیں گے پہاڑ ٹھیلے نرم انار سلنا الی کم رسولا اس بات رسالت اور مثال یقیناً ہم نے بھیجا ہے آپ کی طرف عظیم و شان رسول شاہدن علیہ کم جو بیان کرنے والا ہے تم پر کمار سلنا اللہ پھر آؤنا رسولا جس طرح کے بھیجا تھا ہم نے فرعون کی طرف رسول پیغمبر موسا علیہ السلام کو شاہدن علیکم بیان کرنے والا توحید کا تم پر فاسا فرعون اور رسولہ تو نافرمانی فرمانی کر دی فرعون نے اللہ کے رسول کی فاخز نہ ہوں اخذ ہوں تو پکڑ لیا ہم نے اس کو پکڑنا مضبوط و بیلا وبال سے ہے فقی فت تقون ان کفر تم یوم ی جل تو کس طرح تم بچو گے ان کفر تم ان شرطیا ہے اگر تم نے کفر کیا یومن کس طرح بچو گے تم اس دن کے عذاب سے عذاب یوم یہ مفعول ہے دت تقون سے یال الولدا نشیبہ کے ٹھہرا دے گا بنا دے گا بچوں کو بوڑھا وہ دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا اتنا غم ہوگا وہ جب غم آیا تھا نبی علیہ السلام کی جدائی کا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے پر تو انہوں نے بھی فرمایا تھا سبت عالیہ مسا ابن لو انہا سبت عالیہ مسائب لو انہا سبت عال ایا مسریا مجھ پہ اتنی تکلیفیں آئی اگر یہ تکلیفیں دنوں پہ آتی تو رات بن جاتے دن تو بچے بوڑھے بن جائیں گے اتنا غم ہوگا یہ تخلیف اخروی تھی اسماؤ منفت رمبی آسمان پگلنے والا ہوگا اس دن میں کانواد مفولا ہے واد اللہ کا ہونے والا انحادی تسکرا بے شک یہ قور یہ سورت نصیحت ہے یا تذکرہ ٹکٹ ہے جنت کا فمنشات تخدیلا ربی ہی سبیلا تو جس کسی کی مرضی ہو پکڑ لے اپنے رب کی طرف راستہ اسی پہ عمل کر کے قرآن کو اٹھا کے اللہ کا قرب حاصل کر لے ان ربا کے عالم اللہ کا تقوم ادنامن سلسلے یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے کہ بے شک تو اٹھتا ہے ادنا من سلو سل کم دو تین حصوں سے رات کے سلو سو بٹ تین آپ دو بٹ تین حصے رات کے اس سے تھوڑا سا کم اٹھتے ہیں وہ نصف ہو اور آدھی رات وہ سلو اور تیسرا حصہ رات کا وطف تم من اللہ ددینما اور ایک گروہ ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھی ہے آپ کے ساتھ ہے یہ تنظیم کے اراکین کی تقسیم ہو رہی ہے ایک گروہ ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ اٹھتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے رات کو اللہ یقدر قدیر اللہ ون اور اللہ نے اندازہ فرمایا ہے رات اور دن کا عالمہ اللہ تفسو جانتا ہے اللہ کہ تم طاقت نہیں رکھتے پوری رات کا تو فتح بہ کم اللہ نے مہربانی کر دی تو آپ پر فخر من القرآن تو پڑھو وہ جو آسان ہو قرآن میں سے یہ ایک جماعت اور ایک گروہ تنظیم میں اراکین کی وہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے مدرسین عالم ان کم مردا انحو جانتا تھا اللہ کے زلدی ہے کہ ہوں گے تم میں سے بعض بیمار و آخرونہ اور دوسرے لوگ یا دربونا پھر جو پھرتے ہیں زمین میں جہاد کے لیے یا تجارت کے لیے یب من فضل اللہ یہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کے فضل سے یعنی رزق حلال تلاش کرتے ہیں واخرون اور دوسرے لوگ ہوں گے یو قاتلون فی سبیل اللہ جو جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں تو مدرسین اور تاجر اور مجاہدین یقاتلون فی سبیل اللہ فقرو ما تیسر ہو پڑھو وہ جو آسان ہو قرآن میں سے سب کے سب قرآن پڑھیں گے تاجر بھی پڑھیں گے مجاہد بھی پڑھیں گے قرآن والے تو خود ہی واقیم مسلات اور جاری کرو نماز وات الزات اور زکات دو واقر اللہ کردن حسنا اور دو اللہ کو دینا اچھا قرض حسن کی تفصیل ہم نے سور حدید میں کی تھی ابو حریرا رضی اللہ عنہ کو بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تعلم الناس ناسل یا ابا حریرا علم الناس و تالم اے ابو حریرا لوگوں کو قرآن سکھایا کرو اور خود بھی سیکھا کرو فن کا امتوانتا قبر کا اگر آپ فوت ہو گئے اس حال میں کہ آپ اسی مشغلے میں مشغول زندگی گزارنے والے تھے قرآن سیکھنے سکھانے والے تھے تو زارت علم کا تو قبر کا فرشتے آسمان کے آپ کی قبر کے دیکھنے کے لیے اتریں گے کیا مانا آپ کی قبر اطہر پر اتنی رحمت اللہ کی نازل ہوں گی کہ فرشتوں کو آپ کی قبر کے دیکھنے کا شوق پیدا ہوگا تو وہ آسمان سے زمین میں اتریں گے آپ کی قبر کو دیکھنے کے لیے کن عالمن اور متعلمن او خادمن ولا تقرر فتح سنن دارمی کی روایت ہے یہ مرفو بھی ہے موقوف بھی ہے یا عالم بن جا یا متعلم سیکھنے والا بن جا یا خادم دونوں کا بن جا چوتھا نہ بن ہلاک ہو جائے گیا ایک حدیث میں آتا ہے کن عالمن او متعلم او خادمن او محب والا تو کن یا عالم ہو جا بیان کرنے والا یا متعلم ہو جا سیکھنے والا قرآن کا یا خادم ہو جا دونوں کی خدمت کرنے والا یا محب ہو جا ان سے محبت کرنے والا پانچواں مت بن ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے مولان فکم من خیرن ان اور ہو جو تم آگے بھیجتے ہو اپنے آپ کے لیے اپنے فائدے کے لیے من خیرن کسی نیکی سے تجیدو ہو اند تو پا لو گے اس کو اللہ کے ہاں ہوا خیر خیر ہوں یہ اللہ بہت بہتر ہے اور بہت بڑا ہے اجر کے اعتبار سے وسطر اللہ بخشش مانگی اللہ سے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ ہے بخشنے والا مہربان تو صورت میں طریقہ تھا تبلیغ کا اور ترغیب لقرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فكبر وسيابک فطہر والرجس فاجر ولا تمنن تکس تک تستکثر سورہ مدثر سورہ مزمل کے بعد نازل ہوئی ہے چوتھی ہے نزول میں مکی صورت ہے اور مسف کی ترتیب میں 74 ہے سورہ مزمل کے بعد جس طرح نزول میں اسی طرح ترتیب مسفی میں ہے سورہ مزمل میں ترغیب تھی تاسی سے جماعت کی تو یہاں تیزی ہے تبلیغ میں جماعت بن گئی تو اب اللہ کے دین کا کی تبلیغ کرو مسئلہ پہنچاؤ لوگوں تک یا سورہ مزمل کی آیت نمبر دس میں فرمایا وصبر علامہ یا قلون تو یہاں آیت نمبر سات میں فرما رہے ہیں والے ربی کا اپنے رب کے لیے صبر کرو گے سر مزمل میں آیت نمبر گیارہ میں فرمایا تھا وہ ذرنی ولمکینا النامتی وما ہل ہم تو یہاں آیت نمبر گیارہ میں فرما رہے ہیں وہ زرنی ومن خلق تو وحیدہ سور مزمل کی آیت نمبر پانچ میں فرمایا تھا انا سن القی علیہ کا قول ثقیلا تو یہاں آیت نمبر 4 میں فرما رہے ہیں قول ثقیل ہے تو و سیاب کا فتحر اپنا پلو پاک کر دے اس کے لیے سورہ مزمل کی آیت نمبر آٹھ میں فرمایا وسکوریلا تو یہاں آیت نمبر تین میں فرما رہے سورہ مزمل میں ترغیب قرآن تو یہاں تہذیب پہ تبلیغ قرآن کی تبلیغ کرو وہاں ایراز ذکر ہوا قوام سابقہ سے تو یہاں موجودہ کا اعراز ذکر ہو رہا ہے وہاں فرمایا تھا سور مزمل میں ومال تو قدی مولی انفوسی تو ان عوامر پر عمل کرو جو اس صورت میں ذکر ہو رہے ہیں تو تمہیں فائدہ ملے گا سور مزمل میں تخویف اخروی مختصرن تھی یہاں مفصلن ہے یا ایوہ المزمل یا یوہل مدثر صورت کا مقصد ہے صلت تبلیغ ہے سورت میں دعوی توحید آیت نمبر تین میں ہے اور شفاعت قاہری کی نفی ہے آیت نمبر اڑتالیس میں یا یوحل مدثر اے آرام کرنے والے یا اے کپڑا اوڑھنے والے دسار پہنے والے کپڑے پہننے والے پہنے ہوئے کپڑے سے زیادہ کپڑے پہننا ایک وہ ضرورت کے کپڑے ہوتے اس کے اوپر اضافی کپڑے پہننا اسے دسار کہتے ہیں یا تدسیر سے ہے تدسیر گھونسلہ بنانا جب پرندہ ایک ایک تن کا چن کے لا کے گھونسلہ بناتا ہے آپ نے بھی محنت کرنی ہے تن کا تن کا چن کے اسلام کا حلقہ پھیلانا ہے یا یوہل مدت سر روحل مانی میں آلوسی صاحب فرماتے ہیں جا کل مسائے فلا آرام نہ کی جب تو مصیبت اور غموں کا وقت آ گیا یا مدارک فرماتے یا یوح صارف ازل کفار عن نفس کا بد دسار کم فشتغل بل یہ بھی روحلمانی کا قول تھا مدارک میں امام نصفی حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا یوہل مدسر وئی نادا کا تمہیں فاجر اللہ کے نافرمان فرمان دشمن لوگ تکلیفیں پہنچائیں گے لیکن آپ نے تو اپنا کام کرنا ہے قرطبی نے تقریباً گیارہ اقوال ذکر کیے ہیں یا مدثر اے گھونسلہ بنانے والے جماعت بنانے والے قم اٹھ جائیے فن فنزر ڈرائیے لوگوں کو رب فکبر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے سیاب کا فتحر اور اپنے جامع کو پاک کر دیجئے سیاب کا فتحر محاورہ ہے اپنا پلو پاک کر دیجئے لوگوں کو اعتراض کا موقع نہ دیجئے یا اپنا ذمہ پورا کیجیے بل انزار ور رجز اور گندگیوں سے لوگوں کو ہٹائیے رجزہ ابن جریر تبری کہتے ہیں درگاہوں سے لوگوں کو ہٹائیے را رجز سے ہے عذابوں سے لوگوں کو ہٹائیے بخاری میں تفصیر ہے ور رجزا من عبادت لسانی والاسنام فباعد وباعد الناس وبا بتوں کی غیر اللہ کی پوجا پاٹھ سے خود بھی دور رہی اور لوگوں کو بھی اس سے دور کیجیے فاجر ولا تمن تستک اور احسان مت جتلائیے کہ زیادہ دیکھتے ہیں آپ اپنے عمل کو مجاہد یہ مانا کرتے ہیں لا تمن ابن جری تبری مانا کرتے لا تمن بن والقرآن انتا خدا علی عوض من دنیا احسان مت جتلا یہ نبوت اور قرآن کے ساتھ کیا آپ اس پر عوض دنیا کا لیتے ہیں مت کرو وہ احسان لا تمنن کے لوگوں سے اس کا تس سر زیادہ عوض مانگتے ہو یا مت کاٹو اپنا بیان کہ تم بہت جانتے ہو اس کو یہ مانا ہے لا تمنن مت کاٹو مت چھوڑو اپنے بیان کو کہ تم زیادہ جانتے ہو اس بیان کو کہ بس میں بہت بیان کر دیا نہیں کرتے رہو گے موت تک ولی رب بھی کفصبر اور خاص اپنے رب کے لیے ہی صبر کرے اپنے رب کے فیصلے کے لیے صبر کرے فیدہ نرننا کو فرنا کوے جب پھونک مار دی جائے گی سور میں ناخور تو فضالی کا یوم دن یومناصر فضالی کا تو ہوگا یہ یوم دن اس دن یومناصر دن بہت سخت عالل کافی نا غیرویسیر کافروں پر نہیں ہوگا آسان زرنی ومن خلقت توحیدہ تو چھوڑ دو مجھے اور اس کو جس کو میں نے پیدا کیا ہے اکیلا وہ جال تو لہو مال اور ٹھہرایا ہے میں نے اس کے لیے مال بہت زیادہ وہ بنیا اور بیٹے حاضر اس کے پاس شہودا مجلس میں حاضر وہ محد تو اور میں نے بچھایا ہے اس کے لیے بچھونا یہ بیٹوں کا حاضر ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے آج لوگ بیٹوں کو اپنے سے دور کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے ان کو بیرونی ممالک کے سفر پہ مجبور کرتے ہیں سمایتما انزیدہ پھر تما کرتا ہے یہ کہ زیادہ دے دے گا میں اس کو دنیا میں یا آخرت میں کل لا کبھی نہیں ان حکان علی آیاتنا یقیناً یہ تھا ہماری آیتوں کا سخ دشمن اینادی سورح سعودہ جلدی ہے کہ چڑھا دوں گا اس کو سخ مقام میں جہنم کے عذاب میں پچاس سال اوپر چڑھیں گے پھر نیچے گرائے جائیں گے حدیث میں آتا ہے سعود ترمیزی کی روایت ہے مظہری نے بھی ذکر کی ہے انہو جبل من المنار ان یتسادی سبین خریف نہار سمیا ہوئی یہ آگ کا ایک پہاڑ ہے جہنم میں ستر سال اس پہ لے لو نہار یہ چڑھیں گے چڑھیں گے پھر گرائے جائیں گے سورح کو ہو سعودا ان نہ ہو یقیناً اس نے سوچا فکر فکر کی ماذا یقول یہ کیا کہہ رہا ہے وقت پھر اندازہ کیا پھر کلام ہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اولیاء کچھ نہیں کر سکتے فکوتیلا کئی فقت تو ہلاک ہو جائے لعنت ہو جائے اس پر کتنا برا اندازہ کیا اس نے سما کوتیلا کئی فقت پھر ہلاک ہو جائے یہ کتنا برا اندازہ کیا اس نے سما نظارہ پھر دیکھا حق پرستوں کی طرف قرآن والوں کی طرف سما آباسا پھر ماتھے پہ بل ڈالے و اب اور دل میں تنگ ہو گیا منہ کو پھلایا سماد برا پھر اس نے پیٹ پھیر دی وس اور خود کو بڑا جانا فقالا اور کہا اس نے انہاد اللہ سے سر نہیں ہے یہ مگر جادو اس میں اثر ڈالا گیا ہے یہ ولید ابن مغیرہ نے اس طرح کیا تھا لیکن آیت تو عام ہے انحادا اللہ قول البشر نہیں ہے یہ مگر کہنا ایک بندے کا سوسلی ہی سقر اللہ فرماتے ہیں جلدی ہے کہ داخل کر دوں گا اس کو جہنم میں و مدرا کما سقر اور کس چیز نے سمجھایا تم کو کیا ہے یہ سقر لا تبقی نہیں چھوڑے گا کسی ایک کو بھی ولا تذر اور نہیں ان کی ہڈیوں کو چھوڑے گا لا تبقی نہیں چھوڑتا گوشت کو اور نہ ہڈیوں کو یا نہیں چھوڑتا لا تبقی زندہ کو ولا تذر اور نہ مردہ کو لواحت للبشر جلانے والی ہے بندے کو عالیہ حاطثات عشر اس جہنم پہ مقرر ہے انیس فرشتے انیس فرشتے انیس سے مراد مخلوق کی طاقت کے انتہا تک فرشتے کیونکہ بیس کرنا مانا پورا کرنا اللہ کا کام ہے اسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی انیس حروف ہے یہ بندے کی طاقت کی انتہا ہے انیس ہمارے پشتوں میں محاورہ ہے شلکول والا اللہ دے تو یہ فرشتے تو غلاز الشادن ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے کچھ کر نہیں سکتے سب کچھ کرنے والا ایک ہی اللہ ہے اللہ حا تشر ابو جال نے کہا یہ عرب کے جوانوں انیس فرشتوں میں سے تم کسی قابو نہیں کر سکتے ان انیس فرشتوں کو تو ایک نے کہا دس تو میں اکیلے ہی قابو کر دوں گا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی وما جالنا صابن نارو نہیں ٹھہرایا ہم نے جہنم والوں کو اللہ جب جہنم کی چوکی داروں کو اللہ ملائی مگر فرشتے یہ تو فرشتے ہیں کوئی انسان تو نہیں کہ تم قابو کر دو گے اور پھر یہ انیس جمع بین الجمعین جمع قلت نون اور جمع کسرت دس سے شروع ہوتی ہے تو جمع بین الجمعین نو تک جمع قلت ہوتی ہے اور جمع کثرت دس سے شروع ہوتی ہے تو نو اور دس یعنی قلت اور کثرت دونوں کو جمع کر دیا وہ ماں جالنا عدتهم اور نہیں ٹھہرایا ہم نے ان کی گنتی کو اللہ فتنا تل لدینہ کفرو مگر امتحان ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے لی تیقین الدینہ اوت الکتاب ہے اس لیے کہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو دی گئی ہے کتاب ویز داد الدینہ امن ایمان اور ظاہر کر دیں یا زیادہ کر دیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ایمان ایمان کے اثر کو ان کے لیے زیادہ کر دیں ولا ارتاب اللہ نوت الکتاب اور شک نہیں کرتے وہ لوگ جن کو دی گئی ہے کتاب ولم اور شک نہیں کرتے ایمان والے اس میں کہ انیس فرشتے ہیں بس اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے فرشتے ہیں لیکن اللہ کے محتاج ہیں والین فی قلو بھی ہمارے کہہ دیں وہ لوگ جن کے دلوں میں ہم رض اور کہہ دیں کفار مادہ اراد اللہ بہادا مسئلہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال کے بیان سے کزالی کا اسی طرح یو دل اللہ میشاہ گمراہی میں چھوڑتا ہے اللہ جسے چاہے وہی میشاہ اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے وما عالم و جنودہ کا اللہ اور نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو مگر ایک اللہ ہی, وما ہی اللہ ذکرہ للبشر اور نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت لوگوں کے لیے یا یہ صورت یا یہ جہنم کا بیان نہیں ہے مگر ذکرہ للبشر نصیحت لوگوں کے لیے کلہ والقمر اعتراضات ہوئے نبی علیہ السلام پر تو اب تسلی نہیں ہے ایسا کام کلّہ بمانے حق والقمر اور شاہد ہے چاند تیری حالت پر پہلے دن کا چاند کوئی دیکھ نہیں سکتا نظر بازی اسے دیکھے گا ابو بکر نے دیکھ لیا نبی علیہ السلام چودھویں کا چاند کامل ہو جائے تو ساری دنیا نظارہ کرتی ہے اور روشنی سے فائدہ لیتی ہے نبی علیہ السلات و السلام کو سب نے مان لیا پھر اپنے پرائے سب اقرار کرنے لگے ول اداد بر اور شاید ہے رات جب پیچھے پلٹ جائے سارا ساری زندگی اندھیرا ہی نہیں ہوگا چاند کے بعد ستارے ظاہر ہوتے ہیں صحابہ ستارے ہیں وہ صبح ہی داس فرور شاید ہے جب روشن ہو جائے نہ لہ دل کوبر یقیناً یہ مثال ایک بڑی مثالوں میں سے یا یہ جہنم ایک بڑی مصیبت ہے مصیبتوں میں سے یا یہ تقزیب احدل کوبر ان کی یہ تقزیب للحق یہ ایک ہے بڑی بڑی گنا بڑے گناہوں میں سے نذیر البشر ڈرانے والی ہے بندوں کو لمن شاہن کم اینتقما یا تاخر جو کوئی چاہے تم میں سے تو آگے ہو جائے یا پیچھے ہو جائے نیک کامال سے یا اینتقمہ آگے بھیج دے نیک کامال یا پیچھے چھوڑ دے پیچھے چھوڑنے والے وہ باقیات الصالحات انا تدل تدالعلینہ فنزرو بادانہ اللاسار کلو نفسم با کا سبت رہی ہر ایک نفس اس کے بدلے جو اس نے کیا ہے رہی نہ رہن ہوگا گانا اللہ صاحب یمین مگر دائیں ہاتھ والے جنتوں میں ہوں گے یتسالون پوچھنے والے ہوں گے مجرموں سے ما ماصلا کا کمفی سا کر کون سی چیز لے آئی تم کو جہنم میں قالو تو کہیں گے یہ لوگ لم نکو من المسلین نہیں تھے ہم نماز پڑھنے والے یا نہیں تھے ہم ایک اللہ کو پکارنے والے سلاد لغوی ابھی دعا ان سلا تکم سکن سلا تک سکن الحم آپ کی نماز ان کے لیے اطمینان کا سبب ہے ان سلا تک سکن المن کمن المسلین نہیں تھے ہم نماز پڑھنے والی اللہ کو بلانے والی من الموحدین علم نہ کن المسکین اور نہیں تھے ہم کہ خوراک دیتے تھے مسکین کو مسکین کو خوراک بھی نہیں دیتے تھے وہ کنہ نخود مال خائی اور تھے ہم کے داخل ہوتے تھے باطل میں داخل ہونے والوں کے ساتھ وہ کنہ نظیب بھی الدین اور تھے ہم کے جٹلاتے تھے قیامت کے دن کو حتان ال یقین حتا کی آ گئی ہم کو موت یقین بمانے موت و آبود رب کا حتیاتی کل یقین آپ نے سر حجر کی آخری آیت پڑی ہے نخود و مال خائیزین روح المانی میں آلوسی فرماتے ہیں اے نشراء فل ما الماشار مثلا حکایتا حکایت و احوال الفصہ است ہم شروع ہوتے تھے باطل میں شروع ہونے والوں کے ساتھ جیسے وہ قصے فاسقوں کے احوال کے نقل الحروب التی جارت بین صحابتی کنانقود مال خائدین ان لڑائیوں کا ذکر کرنا جو صحابہ کرام کے درمیان ہوئی تھی غیر اگارہ دن شرعین و تکلوم بکل متن یوز اکو بر رج السوان اور ایسی بات کرنا کہ لوگ اس پہ ہم سے اگر چہ یہ موباہ کیوں نہ ہو اسے نخود و مال خائزین کہتے ہیں روح المانی اچھی بات ہے فما تن فہم شفات الشافین تو کوئی فائدہ نہیں دے گا ان کو شفارش شفارت کرنے والوں کی فما لہم عنت تسکرت ہی مورزین یہ زجر کار القرآن کیا ہے ان کے لیے کیا ہوا ہے ان کو کہ یہ نصیحت کی کتاب سے منہ پھیرنے والے ہیں حمر فرا گویا کہ یہ گدے ہیں مستنفرہ بگائے گئے فرت من قصورہ بھاگ رہے ہیں من قصورہ شعر سے قصورہ شعر کو کا قرآن بیان کرنے والے کی کا روب شعر کے روب کی طرح یا قصورہ شکاریوں کے جماعت سے بھاگنے والے ہوں یہ گدے شک جماعت شکاریوں کی جماعت سے بل کل ارید منہم منہمایوں تا صحف منشرا بلکہ چاہتا ہے ہر ایک آدمی ان میں سے کہ دے دیا جائے اس کو سہفم منشرہ ایک صحیفہ کھلا ہوا کلہ کبھی نہیں بلّہ خاف الاخرہ بلکہ یہ نہیں ڈرتے آخرت سے کل تذکرہ بے شک یقینا یہ قرآن یاد دہانی ہے فمن شاہ زکر ہو تو جو کوئی چاہے تو یاد کر لے اس کو وما اللہ این شاء اللہ اور نہیں کر سکتے یہ اس کو مگر اگر چاہے اللہ آہل اللہ لائق ہے کہ ڈرا جائے اس سے واہل المغفرہ اور لائق ہے کہ اللہ سے بخشش مانگی جائے قامنہ قامنہ آہل تقامن ہو فیدت تقامن ہو آحل المغفرا اللہ لائق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے اور جب تو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ لائق ہے کہ وہ مغفرت تیری کرے گا تو صورت میں حصلت تبلیغ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم قسم القیامہ ولا قسم و بن نفس الوامہ احسب نجمع عظاما بلا قادری نا ان سویہ بنانا صورت القیامہ مکی سورت ہے سور قاریہ کے بعد نازل ہوئی ہے اکتیس نمبر پہ ہے نزولن اور پچہتر ہے مصحفن سور مدثر کے بعد لگی ہے سور مدثر میں فرمایا نقزب یوم الدین تو یہاں ان پر رد جو یوم الدین کی تقزیب کرتے تھے یا سور مدثر میں ترغیب لقرآن تو یہاں تخویف ہو جو قرآن سے اب بھی منہ پھیرتے ہیں تو قیامت میں ان کا حالت حال برا ہوگا یا سورہ مدثر میں زجر بھی راز القرآن تھا تو یہاں تخویف ہو. تخویف بعد الزجر سورہ مدثر میں حصل تبلیغ تیزی دی گئی تبلیغ پر تو اس صورت میں اس بات قیامت کے اجر اس کا قیامت میں تمہیں ملے گا اسی طرح آیت نمبر 43 پہ ترقی ہے یہاں آیت نمبر دو میں سورہ مدثر کی آیت نمبر 23 پہ ترقی ہے یہاں آیت نمبر 32 میں سورہ مدثر کی آیت نمبر 46 پہ ترقی ہے یہاں آیت نمبر 3 میں سورہ مدثر کی آیت نمبر 50 پہ ترقی ہے یہاں آیت نمبر 10 میں سورہ مدثر کی آیت نمبر 37 پہ ترقی ہے یہاں آیت نمبر 13 میں سورہ مدثر کی آیت نمبر 52 پہ ترقی ہے یہاں آیت نمبر 14 پندرہ میں سورہ مدثر کی آیت نمبر چون پہ ترقی ہے یہاں آیت نمبر سولہ میں سورہ مدثر کی آیت نمبر ترپن پہ ترقی ہے یہاں آیت نمبر 20 میں مدثر کی آیت نمبر پہ ترقی ہے یہاں آیت نمبر 22 میں مدثر کی آیت نمبر 22 پہ ترقی ہے یہاں آیت نمبر 24 میں گویا کہ یہ صورت مکمل پہلی صورت کے ساتھ مربوط ہے آیت آیت اس کی مربوط ہے ماسبہ کے ساتھ یہاں سے قرآن کریم کے دسویں حصے چوتھے حصے کا دسواں باب ہے یہ پہلے نواں باب ذکر ہو گیا دو صورتیں تھی مزمل اور مدثر اب یہ دسواں باب ہے چوتھے حصے کا اس میں دس صورتیں بارہ صورتیں ہیں سور قیامہ ہے سور دہر ہے سور مرسلات ہے نبا ہے سور نازعات ہے اور سر آبسا ہے اور سور تکویر اور انفطار ان صورتوں میں سور متفین اور انشقاق اور گروج یہ بارہواں باب ہے سور تاریخ تک بارہ سورتیں ہے دسواں باب ہے دسواں باب ہے یہ بارہ صورت ہے سور تاریخ تک اور اس میں اس بات قیامت ہے بے ترقی اور ہر دوسری صورت میں توحید کا مسئلہ بھی بیان ہو رہا ہے تو قرآن کے جز رابع کا دسواں باب اس میں بارہ صورت قیامہ سے لے کر تاریخ تک صورت کا مقصد اس بات اس بات قیامت اور حالت انسان کی ذکر ہو رہی ہے صورت میں اسمع حوسنا دو ہیں رب اور قادر دو نام ہیں اللہ کے صورت میں لا و بھی اومل اے لئی سلام رقالی کا کمائے ایسی بات نہیں ہے جیسے لوگ گمان کرتے ہیں اقسم و بھی قیامہ میں شاعد کرتا ہوں گواہ بناتا ہوں قیامت کے دن کو ولاقسم و بن نفس اور نہیں ہے سب ایسی بات میں پھر شاید کرتا ہوں اس نفس کو لوامت الوامتی جو خود کو ملامت کرنے والا ہے نفس الاوامہ جواب قسم لتب سنہ و لشتمی انا حزف ہے اور یہ مکان گواہ ہے مکین پر لا اقسم بن نفس الوامہ نہیں ہے ایسا کام میں شاید کرتا ہوں اس نفس کو جو خود کو ملامت کرتا ہے نفوس تین قسم کے تھے ایک نفس مطمئن نہ سور فجر میں آ جائے گا انبیاء اولیاء قیا صلاحہ کا نفس جو کہ اللہ کی بندگی پر مطمئن ہو دوسرا نفس لوامہ مومنوں کا نفس جو گناہ پہ ملامت ہو اور تیسرا نفس امارہ بسو جو کہ بےمانوں کا نفس جہنمیوں گمراہوں کا جو کہ گناہوں کا حکم کرنے والا ہو ایا سبل انسان اللہ نجمہ اظام ایا گمان کرتا ہے یہ منکر انسان کہ ہم جمع نہیں کریں گے ہڈیوں کو بلا بے شک قادری ہم قدرت رکھنے والے ہیں آلان اس بات پر نسوی بنانا کہ برابر کر دیں گے ہم ان کی انگلیوں کے بندوں کو یہ دعویٰ تھا بطور زجر اس بات قیامت بل یرید السانو لیف جرا ماما قیامت کی انکار کی وجہ کیا ہے بلکہ ارادہ کرتا ہے انسان کہ جھوٹ بولے اگلے دن پر یا لیف بدکاری کرے آئندہ زندگی میں اس کا ارادہ گناہوں کا ہوتا ہے یس القیاما پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن فیدا برقل بسر جب چندیا جائیں گی آنکھیں برگی برگی بشی سترگی و خفل قمر اور بے نور ہو جائے گا چاند و جمعے آشرم سل اور جمع کیا جائے گا سورج اور چاند یعنی ختم کیا جائے گا ان کو یقون جب چیز جمع ہو جائے اب تو جمع نہیں ہوتے سورج ہو تو چاند نہیں ہوتا چاند آئے سورج کے غائب ہونے کے بعد ظاہر ہوتا ہے یقول انسان تو پھر کہے گئے انسان یوم دن اس دن آئے کہاں ہیں بھاگنے کی جگہ دنیا میں تو بھاگا کرتا تھا اللہ کی کتاب والوں سے کنم ہمر مستنفر فرت من قسورا تو وہاں بھی کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے کل لا وزر یقینا نہیں ہے جگہ پناہ کی الارب بھی کہ یوم دن المستقر تیرے رب کے ہاں اس دن المستقر کھڑا ہونا ہے یونب بول انسان یوم دم با قدم اواخر تو خبردار کر دیا جائے گا انسان اس دن اس عمل پر جو اس نے آگے بھیجا تھا اور پیچھے چھوڑا تھا بل انسان اعلانف سہی بسیرا بلکہ انسان ہوگا اپنے آپ پر دیکھنے والا ولاقام زیرا اگرچہ یہ گراتا ہو بہت روزر ڈالتا ہو بہت روزر لا تو حرک بھی لسانہ کا،, کا حرکت مت دیجیے خال اللہی ہے لا تو حرک بھی لسانہ کا حرکت مت دیجیے اس قرآن پر اپنی زبان کو لتاج الابی ہی اس لیے کہ آپ جلدی کرتے ہیں اس پر نبی علیہ السلام جبراہیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہی قرآن پڑا کرتے تھے تو ایک تو محبت تھی اور دوسرا خوف تھا کہیں مجھ سے کوئی حصہ قرآن کا رہ نہ جائے تو جلدی جلدی یاد کرتے تھے اللہ نے فرمایا لا تو محبت اپنی جگہ لیکن محبت بھی اصول اور قوانین اور آداب کی پابند رہے گی آپ قرآن کے ادب کا لحاظ کیجئے عشق و محبت میں آداب کو ملحوظ نظر رکھیے وہ کیا ہے اذا قری القرآن له لعلكم ترحمون تب جب امام صاحب قرآن پڑھتا ہے سر فاتحہ تو تم نہ پڑھا کرو منکان له امام فقرات الامام له قرات جو جس کا امام ہو تو امام کی قیرات مقتدی کے لیے قیرت کافی ہے ارچہ وہ حدیث لا سلا لمن لم یقراب فاتح الكتاب کتاب وہ امام اور منفرد کے لیے ہے مقتدی کے لیے حکم جدا ہے یا <تصفح> لا سلا لمن لم یقراب فاتحت الكتاب قرام متعدی ہو اپنے مفول کو بلا واسطے حرف جر کے ہوتا ہے تو خیرات الخیرات یا خیرات بالکتاب کتاب صحیح نہیں ہے اس حدیث میں بال الساق ہے اس کی نماز نہیں ہوتی جس نے قصور فاتحہ کے ساتھ خیرات کو ملسخ نہیں کیا علماء یہ مانا کرتے ہیں ابن قیم نے باب باندائے باب فی قول قیرات الفاتحہ تھی وہ خیرات بل تھی اور انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بھی فصل خطاب فی مسئلت ام الكتاب میں یہ ذکر کیا ہے جو افعال اپنے مفعول کو متعدی ہوتے ہوں بلاواسطہ اگر وہ فعل کی طرف متعدی ہوئے وہ افعال اپنے مفعول کی طرف متعدی ہوئے بواسطہ حرف جر کے تو پھر اس کا معنی جدا ہوگا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بالساخ ہے بخاری میں بھی ہے یقرو بی یقراتی فی المغرب بطور تورن سور تور سر کے ساتھ پڑی یکرو فی الفجر بی کافن المجید تو سور فاتحہ کے ساتھ سر قاف بھی پڑھی تو یہ حدیث جو اللہ صلاح تلی ملم یکرا بھی فاتحت کتاب ہے بالساخ ہے اس میں اور اگر ہو بھی جائے جو مانا یہ کرتے ہیں اس معنی پہ ہو بھی جائے تو مانا جس نے ملسک نہیں کیا صورت کے سورت کو فاتحہ کے ساتھ یہ تو ہمارا مانا یا ہو بھی جائے تو یہ منفرد کے لیے ہے حکم امام اور مختری کا حکم دوسری حدیث میں ہے نا لا تحرک بھی لسا نہ کل تھا جل بھی نہ ہلائیے آپ اس قرآن پر اپنی زبان اقدس کو اس لیے کہ جلدی کرتے ہیں آپ اس پر ان جمع ہو و قرآن ہو یقیناً ہم پہ ہے جمع کرنا اس قرآن کا آپ کے دل میں وہ قرآن ہو اور اس کا پڑھوانا آپ کی زبان سے فائدہ قرآنہ ہو جب ہم پڑھیں اس قرآن کو آپ پر یعنی ہمارا فرشتہ ہمارے عمر سے پڑھے تو فت ابھی قرآن پھر تابیداری کیجیے اس کے پڑھنے کی نینا بیان ہو پھر یقینا ہم پہ ہے بیان کروانا اس کا آپ کی زبان سے بیان یہ حجیت حدیث کی دلیل ہے قرآن پڑھنے کا طرف اشارہ ہوا قرآن ہوں میں اور بیانہو یعنی اس کا بیان اور وضاحت اور طبیعین حدیث کے ذریعے یہ بھی ہم آپ کی زبان سے کرائیں گے اب زجر دنیا پرستوں کو کلہ اور یہ قرآن کا ذکر کیوں کیا پہلے قیامت کا اس بات تھا تو یہ قیامت کے لیے دلیل ہے اللہ ہڈیوں کو جمع کرے گا ذرہ ذرہ کو جمع کر کے پھر انسان کو پیدا کرے گا کیوں اللہ نے نبی امی کے دل میں قرآن کی آیتوں کو جمع نہیں کیا علینا جم آ ہوا قرآن قرآن سے منہ پھیرنے والے قرآن سے منہ پھیرنے والے دنیا پرست ان کو زجر بحب دنیا کل العاجلہ یقیناً بلکہ تم محبت کرتے ہو العاجلہ دنیا کے ساتھ وہ تضرون اور چھوڑتے ہو تم آخرت کے عمل کو وجو ہوئی اومئی دن نادرتن بہت سے چہرے ہوں گے اس دن ترو تازہ نادرا اللہ اور نازرا اپنے رب کی طرف دیکھیں گے یہ رد ہے موت پر جو دیدار ہی نہیں مانتے وہ وجو ہوئی اومئی اور بہت سے چہرے ہوں گے اس دن ترش باسرا تزنعی فعلی بھی ہا فاقیرا گمان کریں گے کہ کام کیا گیا ہے اس چہرے کے ساتھ فاقیرتن سختی کا کل کبھی نہیں ازا بلغتی تراقیہ جب پہنچ جائے روح اتراقیہ گلے تک دا مرکن چور تو دا مرے داغوٹا من اور کہا جائے گا کون ہے راق دم ڈالنے والا دم جھاڑ پھونک والا کوئی یا ملائکہ کہیں گے کون ہے اس روح کو راق اٹھانے والا نازعات اور ناشتا دو قسم کے فرشتے ہوں گے تو پھر فیصلہ ہوگا یہ نیک ہے کہ ناشتا اس روح کو اٹھائیں یا یہ بد ہے کہ نازعات اس کو اٹھائیں وزن نہ حل اور یقین کرے گا کہ یقینا یہ وقت ہے جدائی کا والتفت اس ساخ الساق اور اکٹھی ہو جائے گی پندلی پندلی کے ساتھ پندلی جب انسان پہ تکلیف ہوتی ہے تو یہ دونوں پنڈلیاں ایک دوسرے سے ملا کے اس طرح ملتا ہے تو یہ نزعہ کی سختی ہوگی اور دیکھیں من سختا ہے اس سختی کی وجہ سے اس کے گلے کا گلے میں خشک گلا اس کا خشک ہو جائے گا بات نہیں کر سکے گا پھر تھوک نگل کر کہے گا راق اور پنڈلی کو ایک دوسرے سے مرو کو ایک دوسرے سے مروڑے گا یا کہنایا ہے سختیوں سے دو سختیاں ایک سختی دوسری سختی سے اکٹھی ہو جائے گی سختی زن قدن کی سختی عذاب قبر کی اکٹھی ہو جائے گی یہاں اس کا مرنا اور وہاں عذاب قبر کے سامنے پیش ہونا الارب بھی قیوم المساق تیرے رب کی طرف اس دن جانا ہے فلاصد کا تو یہ تصدیق نہیں کرتا تھا اللہ کی کتاب کی ولاسل یا فلاسد کا صدقہ نہیں دیا کرتا تھا اور نہ ہی نماز پڑھتا تھا بدنی عبادت بھی نہیں کرتا تھا مالی بھی نہیں کرتا تھا ولا کن کا ذب و تو اللہ لیکن یہ جٹلاتا تھا قرآن کو و اور پھرتا تھا اللہ کے دین اور قرآن سے سما زحابہ پھر جاتا تھا اللہ اپنے گھر کی طرف یہ تمت مست, مست مست مستی کرتا ہوا اولا الفا ل ہے تیرے لیے یہ سزا پھر لائق ہے تیرے لیے یہ سزا سما اولا الفا پھر لائق ہے تیرے لیے یہ سزا تو لائق ہے تیرے لیے یہ سزا ایا سب السانوں ترقا ایا گمان کرتا ہے چار دفعہ کہا او لالا کف او لا ثم او لالا کف او لا کیونکہ چار کام کیے تھے ایک لا صدق دوسرا لا صلا تیسرا ولكن كذب و تولى اور چوتھا ثم ذهب الى ahli یتمط تو احسب الانسان ای صدا یہ زجر ہے منکر انسان کو آیا گمان کرتا ہے بےمان انسان کے چھوڑ دیا جائے گا علمیہ کار المیہ کو یمنا آیا نہیں تھا یہ ایک بوند منی سے یمنا جو ڈالا گیا تھا پیٹ چھکا میں مادر میں سما کانا آلہ پھر تھا یہ جمع ہوا خون الا کا لوتھڑا خون فخلقہ تو پیدا کر دیا اللہ نے اس کو فسوا برابر کر دیا اس کے آزائے بدن کو فجالمن حین الزوجین الذکر انسا تو ٹھہرا دیا اللہ نے اس سے دو جوڑے الذکر ونسا مرد و عورت ذالک بقادر کبھی قادرین اللہ آئے نہیں ہے یہ قدرت رکھنے والا اللہ یہ ان صفات والا اللہ بے قادر آیا نہیں ہے وہ قدرت رکھنے والا آلان اس بات پر یحیی المتا کے زندہ کر دے گا مردوں کو بلا بلا اللہ قادر یحیی موتا تو صورت میں اس بات قیامت اور حالت انسان کی ذکر ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم حلطا ال انسانی شی ام مسکورا انا خلپن ان السانب تلی فجال حسمی ام بسیرا سورت الدہر مدنی سورت ہے نظولن 98 نمبر پر ہے سور رحمان کے بعد نازل ہوئی ہے اس صورت کو سور دہر بھی کہتے ہیں اور سور انسان بھی کہتے ہیں سور قیامہ کے بعد لگی ہے چھتر نمبر ہے مصحفن اور سور قیامہ کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے ایک جب سور قیامہ میں انسان کی پیدائش کا بیان تھا اولن تو اس صورت میں آخر میں انسان کی پیدائش کا بیان ہو رہا ہے یا سور قیاما میں آیت نمبر سینتیس میں فرمایا علم یق نتف فتم ممنی یمنا تو یہاں آیت نمبر دو میں فرما رہے ہیں خلقنا نل انسان ان نا خلق نل انسان منتف امشا قیامہ میں اس بات قیامت ب تخویف یہاں اس بات قیامت بلمسلا ہے سور قیامہ میں اس بات قیامت ہوا تو یہاں متقیوں کی نعمتوں کا بیان ہے آخرت میں سورت کا مقصد اس بات قیامت دلیل عقلی کے ساتھ اور دس انعامات کا ذکر ہے انسان پر دس انعامات سورت میں اسمائے حوسنا باری تعلی کے بھی حسف تکرار چار ہیں اور دعوے توحید آیت نمبر پچیس میں ہے حل اطا انسانی کن شی ام مذکورہ حل بمان قد یقیناً آیا ہے انسان پہ ایک وقت زمانے سے کہ نہیں تھا یہ شی کوئی چیز مذکورا ذکر شدہ اننا خلق نل انسان امن نطفتن ام یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو ایک قطرے سے نطفہ امشاجن ام شا جن گڈ وہ سور تاریخ میں آج خرجو ممبین سل بھی وط اور مرد کی کمر سے اور عورت کے سینے سے یہ نطفہ نکلتا ہے اور مکس ہوتا ہے نبتلی ہی ہم امتحان کرتے ہیں اس کے اس کا فجالنا حسمی امبسی ہے ہم نے ان کے لیے سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت یہ دو آلات ہیں افام کے فام علم حاصل کرنے کے لیے سماج کو مقدم کیا کیونکہ پہلے کانوں سے سنو گے استاذ کا درس اس تو تمہیں علم نصیب ہوگا اور انسان کا فرق دوسرے حیوانات سے بھی ہے کہ انسان کے کان قرآن کو سننے کے لیے انا حدینا حسبیلا یقیناً ہم نے راہ دکھائی ہے اس کو سیدھی راہ کی اما شاکرن یا تو یہ تابے ہوتا ہے اللہ کا اپنے اختیار سے وہ اما کفورا اور یا ہوتا ہے نا اختیار سے نبی علیہ السلام تو سے روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مسند احمد کی روایت ہے ابن کثیر نے بھی ذکر کی ہے یا کاب اے کاب انا سو گادی یعنی فموتا نفس ہو فموت نفس فموبی لوگ صبح اٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو بیچتے ہیں تو کوئی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے اور کوئی اپنے آپ کو جہنمی بنا دیتا ہے اما شاکرن اما یون شاکرن و اما کفورا یا تو ہو جاتا ہے یہ شکر گزار اپنے اختیار سے یا ہو جاتا ہے نہ شکرا ان نا آتدنا یہ رد ہے قدریا اور موزیا دونوں پر ان نہ انسان مجبور محض ہے اور نہ مختار کل ہے ان نہ آتدنا لرین سلا سلا یقیناً ہم نے تیار کی ہیں کافروں کے لیے زنزیریں واغ اور توق و سعیرہ اور جہنم کی آگ ان نل ابرار یشرب نم ان کا سن کا نماجوہا کافورا یقیناً کو کار پیتے ہیں پیئیں گے یہ منکاسن ایسے کاسوں سے کا نا مزاج کافورا کہ ہوگا خلط اس کا ملاوٹ اس کی کافور یہ بشارت ہے یہ کافور اس میں ملا ہوگا خوشبودار آئی نہیں اشرب بھی عباد اللہ یہ ایک چشمہ ہے کہ پلایا جائے گا اس سے اللہ کے محبوب بندوں کو یہ عباد اللہ کون ہے فبشر عباد اللہ استمیون القول فی طبیون یوفجرونا ہا تفجیرا یش ربو یش شاربا کا سیلاب با آئے تو مانا پیٹ بھرنا ہوتا ہے پیٹ بھر کے پیئیں گے اس سے اللہ کے محبوب بندے فوارہ مارے گا یہ چشمہ فوارہ مارنے کے ساتھ یا یوفج جیرون تفجیرا پھیریں گے اس چشمے کو اپنی طرف پھیرنا یو فونا بن نظری یہ پورا کرنے والے تھے اللہ کے احکام کو یا اپنے وعدوں کو وہ خاف ہونا اور ڈرتے تھے اس دن کے عذاب سے کا شر شرح کہ ہے شر اور آذاب اس کا لمبا تکلیف بہت لمبی ہے وہی تومون توامہ اللہ حبی اور کھلاتے تھے یہ خوراک مسکینوں کو اللہ حب ہی اللہ کی محبت کی وجہ سے یا مال کی محبت کے ساتھ مسکین اور یتیم اور قیدی کو انما اور کہتے تھے انما نطعمکم و اللہ لی ہم کھلاتے ہیں تم کو اللہ کی رضا مندی کے لیے ہم تو تم کو کھلاتے ہیں اللہ کی رضا مندی کے لیے نطعمکم و اللہ لا نریدم منکم جزاء ولا کفورا ہم نہیں ارادہ کرتے تم سے نہ کسی بدلے کا ولا کفورا اور نہ ہی ولا شکورا اور نہ ہی تعریف کا جزا عملی بدلہ اور شکور قولی بدلہ نہ عملی بدلہ اور نہ قولی بدلہ ہم تم سے کچھ بھی نہیں چاہتے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے ان نہ خاف مر ربینا یومن نا ابو سن یقینا ہم ڈرتے تھے ڈرتے ہیں اپنے رب سے یومن اس دن سے اس دن سے کم جو بہت ترش اور سخت ترش ہے ابوسن بہت خطرناک ہے وہ ایسا دن ہے آبوسن ترش ہے کم تریرا بہت سخت یہ منزل تھی ان کی تین آدمی سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے ایک عالم مجاہد اور سخی جو تینوں اعمالی صالحہ تو کرتے تھے لیکن نیت ان کی خالص نہیں تھی ریا تھا تو یہ تینوں جہنم میں پہلے جانے والے ہوں گے فوقاہ اللہ شرد علی کلیعم فوقاہ استقبال کے معنی میں ہے ماضی لحق و تو بچا دے گا ان کو اللہ شر علی کلیوم اس دن کے شر سے ولاقاہم ندرتوں وسرورا اور دے دے گا ان کو تازگی اور خوشی دے دے گا ان کو تازگی اور خوشی وجز ہم بیما صبروں اور بدلہ دے دے گا ان کو اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا تھا جنتوں حریرا جنتوں اور ریشم کا متقی نفیحہ تکیا لگانے والے ہوں گے یہ اس میں تختوں پہ بیٹھے ہوں گے لا یارو نفی شمسا شمسم و لازم نہیں دیکھیں گے اس جہنم میں نہ گرمی اور نہ سردی و دانی علیہ اور قریب ہوں گی ان پر شاخیں جنت کے درختوں کی وزلی الت خطوفہ اور تابع کیا جائے گا ان جنتوں کے میوجات کو میوجات کو ان کے تابع کیا جائے گا تزلیلا تابع کرنے کے ساتھ وہ علیہ من منف ذتم مِّن واقوابن اور پھیرے جائیں گے ان پر برتن منف ذتم مِّن چاندی کے واقوابن زمحریر قمر کو بھی کہتے اچھا اور سردی کو بھی کہتے اور قوب ہوں گے کانت قواری را یہ قوب ہوں گے شیشے کے قواری را من یہ شیشہ ہوگا چاندی سے بنا ہوا دنیا میں شیشہ ریت سے بنتا ہے وہ شیشہ چاندی سے بنا ہوگا قد روحہ تقدیرہ اندازہ کیے ہوں گے اندازہ کرنے کے ساتھ کیونکہ برتن جب بڑا ہو اس میں زیادہ چیز آئے تو بھی انسان کو اس میں کھانا اچھا نہیں لگتا اور جب چھوٹا ہو ضرورت سے کم ہو تو بھی مزہ نہیں دیتا پیالی میں پانی پینے کا کیا مزہ اور بڑے جگ میں چائے پینے کا کیا مزہ قد دروہا تقدیرہ ہر چیز کا اپنا برتن ہوتا ہے وہ نفی آن اور پلائے جائیں گے ان کو اس میں ایسے کا سے شراب کے کا نام جوہ زنجبیلا کہ ہوگی ملاوٹ اس کی زنجبیل آئن یہ زنجبیل تو ایک چشمہ ہے فی اس جنت میں تو سما سل جس کا نام ہے جاری جاری سل سبیل بس جاری ہے وہ توانخل اور پھریں گے ان پر لڑکے ہمیشہ جوان اذا آئے تو جب تو دیکھے گا ان کو حسبتا تو گمان کرے گا ان پر ثورا موتی ہیں بکھرے ہوئے منظوم نہیں کا کیونکہ مقام خدمت کا ہے اور خدمت منظوم نہیں ہوتی خدمت تو تب ہی ہوگی جبکہ منصور ہوں پھیلے ہوئے ہوں بکھرے ہوئے ہوں ایک ادھر وہ کام کر رہا دوسرا وہ دوسری جگہ دوڑ رہا ہے وہ دار آئی تسمر آئی اور جب تو دیکھے گا اس مقام کو تو دیکھے گا بہت نعمتوں کو کبیرہ بڑی آلیا ہم سیاب سن دس ان خدر اوپر ہوں گی ان جنتیوں کے کپڑے سند پتلی ریشم کے خدر سبز و استبرق اور موٹی ریشم کے استبرق دیکھیں انسان جو کپڑے پہنتا ہے تو وہ باریک ہوتے ہیں اس کے اوپر کوٹ و وہ ذرا موٹے ہوتے ہیں تو اس طرح پتلی ریشم اور موٹی ریشم کے کپڑے انہیں پہلائے جائیں گے وہ الو اصا و اور پہنائے جائیں گے ان کو باؤ کنگن فت ان چاندی کے و سقاہم ہم رب شرابن طہورا اور پلائے گا ان کو ان کا رب شراب پاکیزہ کیوں علت ہے ان نہ یقیناً یہ نعمتیں ہیں تمہارے لیے بدلہ نعمتیں تو انسان کے عمل کا بدلہ نہیں لیکن عمل کے ذریعے اللہ راضی ہوتا ہے جب اللہ راضی ہو جائے تو جنت میں جانے کی اجازت مل جائے گی بکان سا کم مشکورہ اور ہے عمل تمہارا مقبول اللہ کو تھی تھا عمل تمہارا مشکورہ مقبولا ترغیب لرآن یہ انعامات قرآن کے ذریعے ملیں گے تو انا نزل قرآن تنزیلا یقیناً ہم نے بھیجا ہے تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا بھیجنے کے ساتھ فصب الحکم ربی کا تو صبر کیجیے اپنے رب کے فیصلے کو الاتو تیمن اور تابے مت کیجیے ان میں سے آسمن مجرم کی گناہ گار کی اوکورا یا نا کی وسکر اسمارب بھی کا بکرت اور یاد کیجیے نام اپنے رب کا یعنی توحید اپنے رب کی صبح اور شام ومین اللہ اور رات کے وقت فسج لہو سدا کیجیے اللہ کو سب بح اور پاکی بیان کیجیے اللہ کی طویل <الدنیا> یقیناً یہ لوگ محبت کرتے ہیں دنیا کے ساتھ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا سَقیلًا اور چھوڑتے ہیں اپنے پیچھے اس دن بھاری کو اس کی کوئی فکر نہیں کرتے نہ خلق نہ ہم نے پیدا کیا ہے ان کو وہ شدت اور ہم نے مضبوط کیا ہے ان کے جوڑوں کو ویداش نہ بدل ہم سال اور جب ہم چاہیں تو بدل دیں گے ان کی طرح دوسروں کو تبدیلہ بدلنے کے ساتھ یہ تخویف دنیاوی تھی ان هَذِهِ ہی تذکرہ یقیناً یہ صورت نصیحت کی ہے یا تذکرہ ٹکٹ ہے جنت کا فمنشات تخیلا ربی سبیلا تو جو کوئی چاہے تو پکڑ لے اپنے رب کی طرف راستہ اس کتاب کے ذریعے اللہ کی طرف اپنے آپ کو قریب کر دے ومات شا نہ اللہ این شاہ اللہ اور نہیں چاہ پسند کرتے تمہیں ایک کام کو مگر اگر چاہے اللہ ان اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا علیمن حکیمہ بے شک اللہ ہے جاننے والا اور حکمتوں والا یوتخلوم مَن يَشَاءُ فِي ہی داخل کرتا ہے اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں مہربانی میں أَعَدَّ لَهُمْ نہ علیما اور ظالم تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے عذاب دردناک درد ناک ازاب اللہ نے ظالموں کے لیے تیار کیا ہے تو صورت میں اس بات قیامت دلیل عقلی کے ساتھ اور دس انعامات کا بیان تھا انسان پر اسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات مرسلاطی عرفہ فلاصفاتی آصفا ون ناشراتی فل فارقاطی فرقہ فل ملقیاتی کرا او زورن او نظرا ان نما مرسلات مکی صورت ہے نزولاً تینتیس نمبر پر ہے سور حموزہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں ستر نمبر سور داہر کے بعد لگی ہے سور دہر کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر ربط ہے ایک یہ کہ سور دہر میں اس بات قیامت تھا تو وہاں حالت تھی ابرار کی یہاں بھی اس بات قیامت ہے لیکن حالت اشرار کی بیان ہو رہی ہے یا سور دہر میں دس انعامات ذکر کیے گئے ابرار نیکوکاروں کے لیے تو یہاں دس دفعہ لفظ ویل اشرار بدکاروں کے لیے لفظ ویل دس دفعہ سور دہار کی آخری آیت میں عذاب علیم تھا کا ذکر تھا تو یہاں اس کی تفصیل ہے سور دہار میں اسبات قیامت بلسلہ تو یہاں اسبات قیامت ب شواہد صور کی آیت نمبر تین پر ترقی ہے یہاں آیت نمبر چھ میں سور دہار کی آیت نمبر دو پہ ترقی ہے یہاں آیت نمبر بیس میں سور دہار کی آیت نمبر تیرہ پہ ترقی ہے یہاں آیت نمبر اکتیس میں سور درار کی آیت نمبر چودہ پر ترقی ہے یہاں آیت نمبر اکتالیس میں سور داہر کی آیت نمبر بائیس پر ترقی ہے یہاں آیت نمبر تریالیس میں اس صورت کا مقصد اثبات قیامت بش اس کو صورت العرف بھی کہتے ہیں تسمیت الکل بھی الجز کیونکہ عورفا کا لفظ اس صورت میں ذکر ہے ابتداء میں پہلی آیت میں ول مرسلاتی شاید ہیں وہ چلنے والی ہوائیں عورفا نرمی کے ساتھ مرسلات بیجی ہوئی ہوائیں خوشی اور غم کے لیے ہوتی ہیں بعض خوشی اور بعض غم تو قیامت میں بھی اس طرح بعض لوگوں کے لیے خوشی ہوگی بعض کے لیے غم ہوگی فالعاصفات آصفاتی آصفا شاید ہیں وہ تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ تیزی کے ساتھ آصفات وہ تیز طوفانی ہوا وہ ناشراتی نشرا اور شاید ہیں وہ پھیلانے والی ہوائیں اللہ کے حکم کو پھیلانے کے ساتھ یا بادلوں کو پھیلانے کے ساتھ فَلْفَارِقَاتِ فَرْقَا تو شاید ہیں پس شاید ہیں وہ جدائی لانے والی ہوائیں جدائی لانے کے ساتھ حق اور باطل کے درمیان جدائی آ جائے گی قیامت میں اور فرشتے ناشرات اللہ کی رحمت کو پھیلائیں گے مومنوں کے لیے فل ملکیات ذکر یہ پہلی چار ہواؤں کی صفت تھی اور پانچویں صفت فرشتوں کی ہے اور بعض علماء تفسیر کہتے ہیں یہ پانچوں کی پانچوں صفات فرشتوں کی ہیں فل ملکیات ذکرہ ہیں وہ گرانے والے فرشتے اللہ کے حکم کو عزرن عذر دور کرنے کے لیے او نذرا اور ڈرانے کے لیے بہانہ دور کرنے کے لیے اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ سارے شواہد جواب ایک سمن عماد لواقیہ یقیناً وہ جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے جس کا لواقع وہ قیامت خامخا واقع ہونے والی ہے فعد الجوم و پس جب ستارے بے نور ہو جائیں گے وہی دس سما و اور جب آسمان کھل جائے گا وہی دل جیبالصیفت اور جب پہاڑ اٹھائے جائیں گے وہی در رسول اق اور جب پیغمبروں کو وقت دیا جائے گا بیان کے لیے لی ای یومن اجلت کتنے بڑے دن کے لیے وقت کیا گیا ہے لی یومل فصلے یہ اس بات قیامت اور فنائے عالم کے لیے مثالیں ہیں جدائی کے دن کے لیے مثالیں تھیں وید جبالصیفت اے سارد غبارن یہ پہاڑ گرد و غبار بن جائیں گے وہی در رسولوں کے تج جب رسولوں کو وقت دیا جائے گا کتنے بڑے دن کے لیے وقت دیا جائے گا لیوم فصلیں فیصلے کے دن کے لیے و ماد راکمایوم الفصل اور کس چیز نے سمجھایا تم کو کہ کیا ہے فیصلے کا دن یا جدائی کا دن وہی رویوم دل علمکدی بین ہلاکت ہے اسی دن جٹلانے والوں کے لیے حق کو اب تخیف دنیاوی آیا ہلاک نہیں کیا ہم نے پہلے والوں کو پھر پیچھے بیچ دیا ان کے دوسروں کو کذا لیکن فالوبل اسی طرح کام کرتے ہیں ہم مجرموں کے ساتھ ہلاکت ہے اسی دن جھٹلانے والوں کے لیے علم نخل کم مما مہین یہ دلیل ہے قیامت کے اس بات پر آیا ہم نے نہیں پیدا کیا تم کو مما ان مہین پانی سے مہین نرم کمزور فجال فی قرار مکین تو ٹھہرایا ہم نے اس پانی کو فی قرار مکین شکم مادر میں یعنی اس جگہ میں رہنے کی قدر معلوم اس انداز معلوم تک عند اللہ جو اللہ کو معلوم ہے فقدرنا تو ہم نے اندازہ کیا تھا اس انسان کا تقدیر ہم نے مقرر کی تھی فن عمل قادر تو کیا اچھا اندازہ کرنے والے ہیں ہم ہلاکت ہے اسی دن میں جھٹ والوں کے لیے دوسری دلیل علم نہ جالیل اردا کے فات آیا نہیں ٹھہرایا ہم نے زمین کو کافی یا کفاتن ملی ہوئی احیاء ہوا معاتا زندہ و مردوں کے لیے تیسری دلیل وجعلنا جالنا رواسیا اور ٹھہرایا ہم نے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ شامی خاتن مضبوط مضبوط واسطے کومان کمان فراتا اور پلایا ہم نے تم کو پانی میٹھا ہلاکت ہے اسی دن جھٹلانے والوں کے لیے ان تلیقو علامہ کن تم بھی تک ان تلیخو یقال الحم ان تلیکو ان کو کہا جائے گا جاؤ اس طرف کہ تھے تم اس پر تکزیب کرنے والے جٹلانے والے ان تلیقو الہ ذلنزی سلاسی شعاب جاؤ اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے ریاضی کی اول شکل مسلس ہے اور مسلس کہ جس کونے پر بھی کھڑے ہو تم کو سایہ نہیں ملے گا تین اضلاع تین زاوی یعنی وہ ذلزی سلا شعب یعنی سایہ نہیں ہوگا سایہ نہیں ہوگا بلکہ آگ اور دھواں ہوگا وہ مسلس کی شکل میں مسلس کا سایہ نہیں ہوتا تم جس بھی ضلعے کے کونے پہ کھڑے ہو جاؤ تین اضلاع ہوتے ہیں اس کو نہ ہوگا یہ آرام والا ولا یغنی من اللہ اور نہ فائدہ دے گا گرمی سے انہا ترمی ان ترمی بھی شرر کل قسر یقینا یاک پھینکے گی ایسی چنگاریاں کل قصر بنگلوں کی طرح یا قصر لکڑی کے انبار کو کہتے ہیں کن ہو سفر گویا کہ یہ اونٹ ہیں بے مہار یا سفر کالے یا زرد خاکی یا سفر قطار در قطار اونٹ ہے ویل یوم دل المقدبین ہلاکت ہے اسی دن میں جٹلانے والوں کے لیے ہادہ یوم یہ وہ دن ہے کہ یہ لوگ بات نہیں کر سکیں گے ولاوزن الحم اور نہ اجازت دی جائے گی ان کو فیات کے کی یعذر پیش کر سکیں ویلو یوم دل المقدبین ہادہ یوم الفصل یہ دن ہے فیصلے کا جمانہ کم الا جمع کر دیں گے ہم تم کو اور پہلے والوں کو ف ان کا نلکم قید اگر ہو تمہارے لیے تدبیر نکلنے کی اور بچنے کی تو تدبیر کر دوشارت انتقین فی زلال یقیناً متقی ہوں گے سایوں اور چشموں میں متقی معاہدین فی ضلع آرام میں ہوں گے سائے میں ہوں گے وہ فوا کے ہم اور ہوں گے یہ ان پھلوں میں اس سے جو یہ چاہیں کلو کہا جائے گا ان کو کھاؤ و شربو اور پیو ہنی مبارک ہو تمہیں بما کنتم تعملون اس وجہ سے کہ تھے تم عمل کرنے والے یقینا ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیک کاروں کو وہی روئیوں میں دل علم کردیبین کلو کھاؤ اور فائدہ حاصل کرو تھوڑا سا انکم مجرمون یقینا تھوڑا سا فائدہ دنیا میں یقیناً تمہوں مجرم زجر ہے دل مقردی بین جب کہا جاتا تھا ان کو اللہ کی بندگی کرو رکو کرو عبادت کرو دین کا کام کرو نبی کی تابے داری کرو کیونکہ یہود کی نماز میں رکو نہیں تھا نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں رکو تو نبی کی تابے داری کرو جب ان کو کہا جائے لائر قون تو یہ نبی کی تابے داری نہیں کرتے دین کا کام نہیں کرتے ویلو یوم دل مقدبین فب یہی حدیث بَعْدَهُ یہ زجر بنکار قرآن ہے تو کون سی بات پر اللہ کی قرآن کے بعد یومین یہ لوگ ایمان لائیں گے قرآن نہیں مانتے تو کیا مانیں گے تو صورت میں اس بات قیامت ب اسم اللہ الرحمن الرحیم يتساءلون عن الونانب العظیم اما یتسا الونانب الم فی مختلفون کل سے عالمونسم کلہ سے عالمون سر نبام مکی صورت ہے اور یہ نزولاً اسی نمبر پر ہے سور معارج کے بعد نازل ہوئی ہے اس کو سورہ نبا بھی کہتے ہیں اور اس کو سورہ تسال بھی کہتے ہیں اور سورت الموسرات بھی کہتے ہیں اور سورہ عما بھی کہتے ہیں سورت مصحفی ترتیب میں 78 نمبر پر ہے سورہ مرسلات کے بعد لگی ہے سورہ مرسلات میں آیت نمبر 37 اور تیرہ اور 14 میں یوم الفصل کا بیان ہوا تو یہاں یوم الفصل کی وضاحت وہ دس چیزیں جو دنیا میں اکٹھی تھی بادشاہ اور فقیروں کے درمیان لیکن قیامت میں وہ ساری کی ساری جدا جدا ہو جائیں گی دس چیزیں ذکر ہو رہی ہیں سور مرسلات میں اس بات قیامت پر شہادت شہادتیں تھی اور زواجر منکرین باعث کو یہاں زواجر ذکر ہو رہے ہیں منکرین باعث کو اور آیت آیت کا ربط سورہ مرسلات کی آیت نمبر پچیس کی تفصیل ہے یہاں چھ میں سورہ مرسلات کی آیت نمبر ستائیس پہ تفصیل ہے ترقی ہے یہاں آیت نمبر سات میں سورہ مرسلات کی آیت نمبر بیس پہ ترقی ہے یہاں آیت نمبر آٹھ میں سورہ مرسلات کی آیت نمبر اٹھتیس پہ ترقی ہے،, من, ہے> ترقی ہے یہاں آیت نمبر ستارہ میں سورہ مرسلات کی آیت نمبر نو پہ ترقی ہے یہاں انیس میں سورہ مرسلات کی آیت نمبر دس پہ ترقی ہے یہاں بیس میں سورہ مرسلات کی آیت نمبر اکتیس پہ ترقی ہے یہاں چوبیس نمبر آیت میں سرہ مرسلات کی آیت نمبر تریالیس پہ ترقی ہے یہاں چھتیس میں سرہ مرسلات کی آیت نمبر پینتیس پہ یہاں ترقی ہے سینتیس نمبر آیت میں اور سرہ مرسلات کی آیت نمبر اکتالیس پہ یہاں ترقی ہے اکتیس میں وہاں قیامت کا نام تین دفعہ ذکر ہوا یہاں دس انعامات میں اشتراک کا بیان ہے صورت کا مقصد اس بات قیامت اور نفی شفاعت قہری کی ام یہ اصل میں عن ما تھا ما تعظیم کے لیے ام کس بڑی چیز کے بارے میں یہ لوگ پوچھتے ہیں ان نب لظیم بڑی خبر کے بارے میں اللہ وہ خبر ہم فی ہی مختلف کے یہ لوگ ہیں اس میں اختلاف کرنے والے کلہ سیالم سم کل سیال یقیناً جلدی ہے کہ جان لے گے یہ لوگ جان لیں گے اپنے انجام کو پھر جلدی ہے کہ جان لیں گے یہ لوگ علم نجال اردم اب دس چیزیں جو مشترک تھی بین ال ملک و رائی اور رعیت سب کے درمیان بادشاہ گدا سب کے درمیان مشترک تھی وہ زمین جدا جدا ہو جائے گی جنت والی زمین جنتیوں کو ملے گی جہنم والی زمین جہنمیوں کو ہر کسی کی اپنی زمین ہوگی ایک طرح کی نہیں ہوگی آیا نہیں ٹھہرایا ہم نے زمین کو مہادن بچھونا فرش ولجبالا اتادا اور نہیں ٹھہرایا ہم نے پہاڑوں کو اتادن میں خور کیل زمین کی مضبوطی کے لیے خلق نا کم ازواجا اور ٹھہرایا ہے ہم نے تم کو جوڑے جوڑے و جالنا نو مکم اور ٹھہرائی ہے ہم نے تمہاری نیند کو سباتن بدن کی راحت کا سبب سباتن سبت کاٹنے کو کہتے ہیں نیند سے بدن کی تکلیفیں اور تھکان کٹ جاتا ہے وہ جالنا لے لباس اور ٹھہرایا ہم نے رات کو جامع وہ جالنا نہا اور ٹھہرایا ہے ہم نے دن کو گزران کا سبب و بنینا فوق کم سبان شے اور ٹھہرایا ہے بنایا ہے ہم نے تمہارے اوپر ساتھیں مضبوط وہ جالنا سے راجم وا جا ٹھہرایا ہم نے چراغ چمکتا ہوا وانزلنا منل موسراتی ماں انس جا جا اور برسایا ہم نے منل موسراتی ٹپکتے ہوئے بادلوں سے مان سجا جب حاملہ قریب الحمل کو کہتے ہیں جو حمل وضا بھاری بادل بھاری بادلوں سے ٹھہرایا ہم نے برسایا ہم نے مان سجا جب پانی ٹپکتا ہوا لیکن خرجب ہی ہب بم تاکہ نکالے ہم اس بارش کے ذریعے دانا اور گھاس وجن ناتن الفافا اور باغات گھنے گھنے یہ دسویں دسویں نعمت مشترک تھی جنتیوں جہنمیوں کے درمیان یہ سب کچھ جدا جدا ہو جائے گا ان نیومل فصل کا نمی تھا جدائی کا دن ہے وقت مقرر یوم فقوف سور جس دن پھونک ماری جائے گی سور میں فتحت نافوا جا تو آ جاؤ گے تم فوج در فوج گرو گرو وفتحت اس و فکانت اب کھول دیا جائے گا اسمان تو ہو جائے گا یہ آسمان دروازے دروازے فکان تو چلائے جائیں گے پہاڑ ہو جائیں گے یہ شراب شگوگل سراب نظر کا دھوکہ بھی کچھ بھی نہیں رہ گیا ان نہ جہنم اکانت مر سوادا یقیناً جہنم ہے تیار لتواغ نم سرکشوں کے لیے ٹھکانہ لابی تھی نفی وقت گزاریں گے اس میں ہمیشہ بہت زمانہ حقاب حقب بہت زمانہ لازوکونفیہ بردم ولا شرابا نہیں چکھیں گے یہ اس جہنم میں نہ ٹھنڈک ولا شرابا اور نہ پینے کا پانی اللہ حمیم و غصہ مگر ہوگا گرم پانی و غصہ اور خون پیپ جزا ام وفاقہ جو زو جزا بدلہ دیا جائے گا ان کو بدلہ پورا نہ ہم قانولا حسابہ یقیناً یہ لوگ تھے کہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے حساب کا وقبو بھی آیا تھی اور جٹلایا تھا انہوں نے ہماری آیتوں کو جٹلانا وک اللہ شعین احسینہ ہو کتابہ اور ہر ایک چیز کو گینا تھا ہم نے اپنے علم میں کتاب اللہ کے علم سے تعویر کی گئی ہے کتاب سے فضوق اللہ فرمائے گئے ان کو چکھ لو فلن نزیدہ پس نہیں زیادہ کرتے ہم تمہارے لیے لاذاب مگر عذاب اب بشارت ان مفاضا بے شک معاہدین کے لیے کامیابی ہے ہدائے قوان آبا باغیچے ہوں گے اور انگور وہ قواعباترابا اور قوارین لڑکی ہوں لڑکیاں ہوں گی ہم عمر و کاسن اور کاسے ہوں گے بھرے بھرے لا نفی ہا لغوں والا کردابا نہیں سنیں گے یہ اس جنت میں بری باتیں اور نہ جھوٹ جزام میں رب کہے جو جزان جزا عمل کے مطابق دینا ہے تو بدلہ دیا ہوگا یہ تیرے رب کی طرف سے آتان حسابہ بخشش ہوگی پوری حساب جزا عمل کے مطابق دینا اور آتاب بخشش اور انعام دینا تو ظاہراً تو یہ جنت تمہارے عمال کا بدلہ معلوم ہوتی ہے لیکن اصل میں جنت آتا الہی ہی ہے احسان ہے رب السماوات یہ جو اللہ پالنے والا ہے مالک ہے آسمان اور زمینوں کا وما بینہ اور اس کا جو اس کے درمیان ہے الرحمن بہت ہی مہربان ہے لا عملی کونا یہ نیے شفاعت قہری کی مالک نہیں ہوں گے یہ لوگ اللہ کی طرف سے خطاب اب بات کرنے کے یوم الروح جس دن کھڑے ہوں گے جبرائیل علیہ السلام و اور دوسرے فرشتے بھی سف صف بستہ لا يتكلمون الا من رحمان وکال ثواب بات نہیں کر سکیں گے یہ کوئی بھی مگر وہ بات کرے گا جس کو اجازت کی ہو رحمان ذات نے وقال ثوابہ اور کہی تھی اس نے دنیا میں پوری بات توحید کا بیان کیا تھا ظالکیا قال ماضی بمان مزار التحقل کہے گا یہ صحیح بات ظال کلیم الحق یہ دن ہے حق فمن شاہ تخدی تو جس کسی کی جو کوئی بھی چاہے تو پکڑ لے اپنے رب کی طرف ما آبا ٹھکانہ انا انضر نا کم آزابن قریبا یقیناً ہم نے ڈرایا ہے تم کو عذاب نزدیک سے یوم انضر المرء اس دن جب دیکھے گا ہر انسان ما قدمت یدا بدلاؤ نا اعمال کا جو پہلے بھیجے ہیں اس کے ہاتھ ہونے والا قول ال کہے گا کافر یا لئی تنی کنت تو ہے ارمان ہمارے لیے کاش کے میں ہوتا تو رابہ مٹی مٹی ہوتا کہ بس میرا کوئی تذکرہ ہی نہ ہوتا تو صورت میں اس بات قیامت اور نفی قہری کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ون زیاتی غرقوں ون ناشتی نشت ہوں وسابی سبحا فسابقاتی سبقا فل امرا سور نازعات یہ سورت مکی ہے اکاسی ہے نزول میں سور نبا کے بعد اور انسی ہے ترتیب مصحفی میں بھی سور نبا کے بعد لگی ہے سور نبا کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے ایک سور نبا میں منکرین اور مومنین کی حالت ذکر ہوئی تو یہاں نمونے عذابوں کے منکرین کے لیے عذابوں کے نمونے ذکر ہو رہے ہیں یا سور نبا میں تخویف اخروی تھی تو یہاں تخویف دنیاوی کا بیان ہے یا سر نبا میں اس بات قیامت بلا دلت علاق تو یہاں شواہد کا بیان ہے اس بات قیامت بش صورت کا مقصد اس بات قیامت اور تخویف دنیاوی یعنی دنیاوی عذاب کا نمونہ دنیا میں عذاب کا نمونہ ذکر ہو رہا ہے ورنہ ترقم ورنہ شتا <نشتن> یہ فرشتوں کی صفات ہیں نازعات ان فرشتوں کو کہتے ہیں جو کافروں کی روحیں لینے کے لیے سختی کرتے ہیں ناشتات مومنوں کی روحیں نکالنے والے فرشتے نازیات لی انہ نفوس بنی آدم اجسادیہ اجساد بنی آدم کی روحیں ان کی نف اجساد سے نکالتے ہیں اور ناشتات خوشی دینے والے فرشتے مومنوں کو روح نکالنے کے وقت کسی نے یہ صفات مجاہدین کے گوڑوں کی ذکر کی ہیں اور کسی نے یہ صفات انسان کے نفوس کی بیان کی ہے بہتر یہی ہے کہ یہ صفات فرشتوں کی ہیں ورنہ ضیاعت غرقہ شاید ہیں روح لینے والے فرشتے سختی کے ساتھ ورنہ شاعت نشتہ اور خوشی دینے والے فرشتے خوشی دینے کے ساتھ مومنوں کو روح نکالنے والے وقت وقت خوشی کے ساتھ سب ہا اور شاید ہیں وہ تیرنے والے فرشتے فضا میں تیرنے کے ساتھ پس ایک دوسرے سے کا ہونے والے فرشتے آگے ہونے کے ساتھ سبقت حاصل کرنے کے ساتھ فل مدبیراتی اور شاید ہیں تدبیر کرنے والے فرشتے اللہ کے امر کا تدبیر یعنی اللہ کے فیصلوں کے مطابق کام کرنے والے امرن نہ ہے امرن بے تبلیغے بعض کہتے سے اور واہ مجردہ مراد ہیں نیکوں کی روحیں آتی ہیں اور دنیا میں اپنے ساتھیوں کے کام کرتی ہیں من شفائل مریض وغیرہ ہی رحلمانی میں لکھا ہے یہ دس من البغات بغات ہے رحلمانی کا یہ عقیدہ نہیں تھا فل مدب بیراتی امرا تفسیر رحلانی کا مطالعہ کیجیے جب تفسیر رحمانی میں یہ لکھا ہے کہ شفاول مریض وغیرہ تو یہ دس من البغات ہے ابن کثیر نے اس پہ اجماع ذکر کیا ہے کہ مراد اس سے فرشتے ہیں اور یہ قول ابن عباس کا بھی ہے اللہ کا حکم دنیا میں جاری کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں یوم ترجف راجیفا یہ سب شواہد ہیں لتب آسن یوما تخیف اخرئی ہے کہ تم اٹھائے جاؤ گے اس دن ترجف فراجیفا جب جھڑک مارے گی جھڑک مارنے والی رجفہ زلزلہ ہوگا ہلے گی ہلنے والی تت بہو ہر را پیچھے لگے گی اس کے پیچھے لگنے والا رادفہ ردیف سواری میں ڈرائیور کے پیچھے بیٹھنے والے کو کہتے ہیں یعنی ایک زلزلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہوگا کہ دوسرا شروع ہو جائے گا قلوب میں دوں واجفہ بہت دل ہوں گے اس دن پریشان اور خالی اب سورہ خواہشیا آنکھیں اس کی ہوں گی زلیل اور واجفہ پریشان ہوں گی یا خالی خواہشات سے ہوں گے یہ دل اور آنکھیں زلیل ہوں گی خواہشیا ڈرنے والی یقول نہ ان نہ لمر دودوں نہ یہ زجر ہے کہتے ہیں یہ لوگ کہ آیا ہم واپس کیے جائیں گے فی پہلی حالت میں دوبارہ پیدا ہوں گے حافرا عرب کا مقول ہے رجا فلان فی حافرتی رجا لولا جب ایک انسان پہلی حالت کی طرف واپس ہو جائے تو کہتے ہیں رجا فلان فافرتی آئےدا کننا آئدہ منا خیرا آیا جب ہو جائے ہم ہڈیاں پرانی آلو تو کہتے ہیں یہ تل کا تنخاصر یہ اسی وقت ہوگا واپس ہونا نقصان والا یہ زجر تم واحدہ بس یقیناً یہ قیامت ایک جھڑک ہوگی ایک ہیرا تو اچانک یہ لوگ ہوں گے ہموار میدان میں اب تقیف دنیاوی کا نمونہ حلتا کا حدیث موسا آیا, آیا ہے تمہارے پاس بیان موسا علیہ السلام کا از نادا ہو رب بو بلوادل جبکہ پکارا تھا اس کو اس کے رب نے اس وادی مقدس میں اب تو اب جو پیش در پیش تھی اور اللہ نے فرمایا تھا اے زبلا فراون جائیے فرعون کی طرف یقیناً یہ سرکش ہوا ہے فقل حل کا الہ انتظک تو کہہ دیجئے اس فرعون کو آئے تیری خواہش ہے اس بات کی کہ تو خود کو پاک کر دے واہ دیا کا ربی کا تو راہ دکھا دوں گا میں تم کو تیرے رب کی طرف فتق تو تم ڈر جاؤ گے اللہ سے فا راہل ال آئے تو دکھایا موسا علیہ السلام نے اس کو دکھائے بڑے بڑے تو اس نے جھٹلایا موسا علیہ السلام کو فرمانی پیغمبر موسا علیہ السلام کی سمات برا پھر پیٹ پیٹ پھیر دی اسا کوشش شروع کر دی موسا کے خلاف فحا تو لوگوں کو اکٹھا کیا فنادا اور اعلان کیا فقالانہ ربو کو تو کہا اس نے میں ہوں تمہارا رب و پالنے والا سب سے بڑا فاخت اللہ نخرتی ولولا تو پکڑ لیا اس کو اللہ نے دنیا اور آخرت کے عذاب میں نالل آخرا پکڑ لیا اس کو اللہ نے آخرت کے عذاب پر ولولا اور دنیا کے عذاب سے یا نہ کال آخر نہ کالا کل متلا پکڑ لیا گرفتار کر دیا اس کو اللہ نے نالل آخرا پچھلی بات کی سزا پر اور پہلی بات کی سزا پہلی بات اس کی کیا تھی سورے قصص آیت نمبر اٹھتیس ذرا دیکھیے سور قصص آیت نمبر اٹھتیس میں پہلی بات آیت نمبر اٹھتیس وکال فرعون یا من, مِّن غیری میرے وزیرو میں نہیں جانتا تمہارے لیے کوئی بھی الہ اپنے سے سوا تو یہ پہلی بات تھی اور دوسری بات انا ربکم اللہ اس نے کہا تھا میں تمہارا رب ہوں بڑا تو پکڑ دیا اس کو انجام نے دوسری بات اور پہلی بات کے ان نفی دالی کلا عبرت اکشا یقیناً اس میں خامخہ عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے اللہ سے اب دلیل عقیس بات قیامت پر ان تم اشد خلق نم اس سما و تم سخت ہو پیدائش میں یہ آسمان جو بنایا ہے میں نے تم سخت ہو یہ آسمان انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ابن کثیر نے یہ ذکر کی ہے نبی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں نبی علیہ السلات و السلام نے فرمایا لما خلق اللہ جالتہ فخلق الجبال جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہل رہی تھی تو اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کر دیا فالقا علیہ تو اللہ نے پہاڑ اس زمین پہ رکھ دیے فاستقرت تو یہ زمین قرار حاصل کرنے والی ہو گئی فتح فتح جبت الملائکہ تو تعجب کیا فرشتوں نے من خلق الجبال پہاڑوں کے پیدا کرنے پر کہ کتنی مضبوط مخلوق اللہ تون نے پیدا کی فقالت یارب تو فرشتوں نے کہا اے اللہ فہل من فہل من خلقی ان اشد من الجبال آئے تیری مخلوق میں کوئی چیز بہت سخت ہے پہاڑوں سے زیادہ سخت کالا نام اللہ نے فرمایا ہاں پہاڑوں سے سخت چیز ہے الحدید لوہا کالت یا ربی رب من خلقی کا شعیون اشد الحدیل فرشتوں نے کہا اے رب آئے تیری مخلوق میں لوہے سے زیادہ سخت چیز ہے کالا نام تو اللہ نے فرمایا ہاں ہے انار آگ آگ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے کالت یا رب من خلقی کا شعی ال اشدمن انار فرشتے نے کہا اے رب آئے تیری مخلوق میں سے کوئی چیز آگ سے زیادہ سخت ہے کالا نام تو اللہ نے فرمایا ہاں آگ سے زیادہ سخت اور مضبوط الما پانی ہے قالت یا ربی من خلقی شد من الماء تو فرشتے نے فرمایا اے رب آیا تیری مخلوق میں سے کوئی چیز ہے پانی سے زیادہ سخت کالا نام تو اللہ نے فرمایا ہاں ہے ارحو وہ ہوا ہے قالت یا ربی من خلقی کا شیونا شد من الروح آیا تیری مخلوق میں کوئی چیز بہت سخت ہے ہوا سے زیادہ کالا نام تو اللہ نے فرمایا ہاں ہوا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے وہ کیا ہے ابن و آدما یا تصدقی شمالی ہی کہ وہ ابن آدم صدقہ دیتا ہے دائیں ہاتھ سے اسے چھپا دیتا ہے بائیں ہاتھ سے بھی چھپا کے دیتا ہے یہ بہت مضبوط ہے تو آن شد خلقا خلقن امس سماؤ آئے تم زیادہ سخت و پیدائش میں یہ آسمان کہ بنایا ہے اللہ نے اس کو رفع سم کہا فسوہا بنائے ہم نے اس کو تو اٹھائی ہے ہم اللہ نے اس کی چھت فسوہا تو برابر کیا ہے اس کو واختشلیلہ اور اندیری کی ہے اس کی رات کو واخرج زحاہا اور نکالی ہے اس کی دن کو روشنی کو زحا والاردباد ذالک دحاہا اور زمین اس کے بعد اللہ نے پھیلائی ہے آخر زمین ہام مر نکالا ہے اس سے اس کا پانی اور چرا گاہیں ولجیبا لار ساگ پیدائش میں زمین مقدم لیکن فنا العالم کا ذکر جب ہو تو زمین کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ آبادی بنیاد سے ہوتی ہے تو آبادی کے تذکرے میں زمین کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے اور بربادی اوپر سے ہوتی ہے تو آسمان کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے جسما الفت والجبال و, و آرسا اور پہاڑوں کو مضبوط کیا ہے ہم نے متعلق فائدے تمہ تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے فائدہ جا تام مت یہ تخویف اخروی ہے جب آ جائے مصیبت بڑی تام مت القبرا تامہ جو انسان کو گونگا کر دے یوم تز الانسان انسان و ماسا اسی دن یاد کرے گا انسان ماسا اپنے عمل کو جو اس نے عمل کیا تھا وہ برزت جعیم علی میارہ اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم اس کے لیے جو اس کا عقیدہ رکھے اس کے لیے عمل کرے یارا یا عقیدہ رکھے جس جس کا عقیدہ جہنم والا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا فام امن تغا پس وہ جو سرکش ہوا تھا وہاں سرل حیات دنیا اور اس نے فضیلت دی تھی دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں تو یقیناً جہنم اس کا ٹھکانہ ہے وہ ام امن اور وہ کوئی جو ڈرا تھا مقام عرب ہی اضافت مفول اور فائل دونوں کی طرف ہوتی ہے اس کی تو مقام عرب مبنی لفائل ہو ٹھہرا ڈرا اپنے رب کے کھڑے ہونے سے اپنے اوپر کے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یا اپنے کھڑے ہونے سے رب کے ہاں ونہن نفسا اور منع کیا اس نے اپنے نفس کو انل الحوا خواہشات سے تو یقینا جنت ہی الماوا اس کا ٹھکانہ ہے یا سالون کا انسات مرسا پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کب ہوگا واقع ہونا اس کا مرسا ایرسا یہ نفی ہے علم غیب کی نبی علیہ السلام سے فی مان من ذکرہ اے فی ای انت من تذکرات تو کہاں اس کا تذکرہ کر سکتا ہے فی ما انت من ذکرہ کہاں ہے تو اس کے بیان سے واقف ال ربی کا منتہا تیرے رب کی طرف اس کے علم کی انتہا ہے انما انت تم من یخشاہ یقیناً تو ڈرانے والا ہے اس کو جو ڈرتا ہے اس قیامت سے یوم گویا کہ یہ لوگ جب دیکھ لیں گے اس قیامت کو تو ایسے حال ہوگا ان کا گویا کہ لم بس انہوں نے وقت نہیں گزارا تھا اللہ آشی یتن مگر ایک آسر او دہا یا ساخت آسر کی دل کی ساخت بہت تھوڑی ہوتی ہے چاش کا وقت تو آسر کی ساخت کتنی ہوگی تو عشیہ انہوں نے آسر کا وقت ایک آسر گزاری تھی دنیا میں یا اس آسر کا بھی پورا وقت نہیں آسر کی بھی صاف تھوڑا سا وقت اثر کا او رحا اے مقدار وا چاش کے وقت کی مقدار انہوں نے گزاری تھی دنیا میں تو صورت میں اس بات قیامت اور تخفیف دنیاوی یعنی عذاب دنیاوی کا ذکر تھا منکرین پر بسم اللہ الرحمن الرحیم عباس و تولا انجاءہ الاعما وما یدریک لعلہ یزکر او یزکر فتنفعہ الزکر سورہ عباس مکی صورت ہے چوبیس ہے نزول میں سور نجم کے بعد نازل ہوئی ہے اور اسی نمبر ہے ترتیب مصحفی میں سور نازعات کے بعد لگی ہے جب سور نازعات میں تخویف دنیاوی منکرین قیامت کے لیے تھی تو یہاں زجر شدید ان کو جو قیامت سے انکار کرتے ہیں یا سور نازعات میں عذاب کے نمونے تھے تو یہاں حصلت التبلیغ یا سور نازیات آیت نمبر ستائیس میں فرمایا انت مشد و خلق نماؤ بنا تو یہاں یہی مضمون آیت نمبر انیس میں بالفاظ با دیگر من عئی شعین من نطفت خلقہ فتن خلا کہ سورت کا مقصد ہے تبلیغ اور طریقہ تبلیغ کا اس سورت کو سور ساخا بھی کہتے ہیں اور سور بھی کہتے ہیں سور سفارا بھی کہتے ہیں, سور سفارہ بھی کہتے ہیں سفرہ فرشتے اس صورت میں ذکر ہو رہے ہیں ساخا کا بھی ذکر ہے اور آما کا بھی ذکر ہے نبی علیہ السلام کے پاس عبداللہ اللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اس وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ سنادید قریش بیٹھے تھے اور نبی علیہ السلام ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور ابن مکتوم بار بار خلل واقع کر رہے تھے درمیان میں بول دیتے تھے تو اللہ کہ حبیب پریشان ہوئے کہ تو تو اپنا ساتھی ہے کسی اور وقت آ کے تم بات کر لیتے اور سوال پوچھ لیتے اب موقع ہے انہیں دعوت اسلام دینے کا تو, تو کیوں یہ موقع ضائع کر رہا ہے تو نبی علیہ السلام پریشان ہوئے تو قرآن کی یہ آیات نازل ہو گئی اس منقط صحابی کو زیادہ توجہ نبی علیہ السلام نے نہیں دی اعما اندے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ مراد ہیں قرآن نے تو کہا تھا تنا بزوبل القاب لیکن یہاں جو اعما کہا ہے یہ لحم کہا ہے کہ یہ غریب اندھا معذور بھی ہے پھر بھی تیرے پاس آیا اور تیری طرف انامبت اور رغبت اور انقیات کے ساتھ آیا تو کیوں تو اسے توجہ نہیں دے رہا اور اس کے آنے پہ ناراض ہو رہا ہے تو کسی کا عیب ذکر کرنا ترحم کے لیے جائز ہے تحقیر کے لیے جائز نہیں لا تنا بزوبل بالالقاب وہاں تحقیر سے منع ہے یہ خلیفہ الرسول رسول بھی ہے نبی علیہ السلام جب جایا کرتے تھے جہاد کے لیے تو مدینہ منورہ میں اسے اپنا خلیفہ متعین کر دیا کرتے تھے اور یہ عبداللہ ابن ام مکتوم معازن رسول بھی ہیں نبی علیہ السلام کے تین مشہور معازنین تھے بلال ابی محضورہ اور عبداللہ ابن ام مکتوم خفا ہو گئے نبی علیہ السلات و السلام اور منہ پھیر دیا انجا اس بات پر کہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے کندھے یا قازیا شفا میں مانا کرتے ہیں آبسا منہ پھلا دیا کافروں نے اور بوجی بوٹو کافرانو و تو نبی علیہ السلام اس وجہ سے کہ آ گئے نبی علیہ السلام کے پاس اندھے وہ مایو دری کلا یزکا اور کس چیز نے سمجھایا آپ کو شاید کہ یہ خود کو بہت زیادہ پاک کرے یزکا کرتبی مانا کرتے ہیں یعنی تسکیہ کی اونچی انتہا تک پہنچ جائے او یزکر و فتن فاحذ ذکر یا نصیحت لے لے تو فائدہ دے دے اس کو نصیحت امام ہرچے وہ ہے جو کہ بے پرواہی کرتا ہے فن تصدہ تو آپ اس کے پیچھے ہوتے ہیں وما علیہ کا اللہ یزکا نہیں ہے آپ پر کوئی بھی بوجھ اگر یہ خود کو پاک نہ کرے وَامَّا مَن وہ مامنجا ہر آدمی ہے جو آتا ہے آپ کے پاس کوشش کرتا ہے وہ ہوا یکشا اور یہ ڈرتا ہے اللہ سے طوفانتان ہو تل ہا آپ اس سے بے پرواہی کرتے ہیں غفلت کرتے ہیں تل ہا لحا بانے غفلت اللہ انہا تذکرہ یقیناً یہ صورت نصیحت کی ہے یا یہ ٹکٹ ہے جنت کا فمن شاء تو پس جو کوئی بھی چاہے یاد کر لے اس نصیحت کو فی صحف کرما بیان اس کا ہے صحیفوں عزت والوں میں مرفو بہت اونچے ہیں درجے میں متحرتن اللہ کے دربار میں پاک ہے نقصان سے بی سفرت ہاتھوں میں ہے لکھنے والے فرشتوں کے عزت مند ہیں نیک ہیں خوتی لسان و ما اکفرا یہ زجر ہلاک ہو جائے منکر انسان کتنا بڑا انکار کیا اس نے کتنا بڑا کفر کیا کرام ممبرا حدیث میں آتا ہے ابن کثیر یہاں <coughs> یہ روایت بھی ذکر کی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام منین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کرآن وہ ہوا ماہر ما سفرت ال کرم برارا وہ آدمی جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ قرآن میں ماہر ہو تو یہ ما سفرت کرام برارا یہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا لکھنے والے کرام عزتمن من برارا نیک وی اکر القرآن و له اجران اور وہ آدمی جو پڑھتا ہے قرآن کو اور یہ قرآن اس پر مشکل ہو شاقن وہو علیہ شاخ یعنی یہ قرآن اس پہ مشکل ہو یعنی تکلیف سے پڑتا ہے یا ایک روایت میں آتا ہے وہی ہی اس میں وہ اٹک اٹک کے پڑتا ہے اس کی زبان اٹکتی ہے تو لہو اجران اس کو دو اجر ملیں گے ڈبل اجر, اجر اجران تسمیہ لکرار قتی ال انسانا اکفرا ہلاک ہو جائے منکر انسان کتنا بڑا کفر کیا اس نے مولانا روم کہتے ہیں کتی لل انسان اما اکفر رہو کل مانا لل ہودا ان کر ہلاک ہو جائے منکر انسان کتنا بڑا کفر کیا ہے اس نے جب بھی اس کو ہدایت پیش کی گئی تو اس نے اس سے انکار کیا ماں اکفر من عئی شيء خلا کس چیز سے پیدا کیا ہے اس کو اللہ نے من نتفتن ایک بوند سے پیدا کیا خلا اللہ نے اس کو پیدا کیا فقدر تو پھر اندازہ کیا اس کو قدر رسق ہو عمل ہو و و ابن کثیر کہتے ہیں اس کا رزق مقرر کیا عمل مقرر کیا شکاوت اور سعادت کا فیصلہ کیا سم السبیل رہ پھر راستہ اور طریقہ زندگی کے گزارنے کا اسے آسان کیا سمات سم ہو فاقب پھر موت دیتا ہے اللہ اس انسان کو تو قبر میں ڈالا ڈال جاتا ہے اس کو اذا شاء شار پھر جب چاہے اللہ تو اٹھا دے گا اس کو قبر سے کل نہیں ہے ایسا کام جس طرح کے گمان اس اس ہے لما امرہ ابھی پورا نہیں کیا اس نے وہ حکم امارا ہو جو حکم کیا ہے اس کو اللہ نے فلی انضور انسان اللہ تو چاہیے کہ دیکھے انسان اپنی خوراک کی طرف انا سبب نلما سبا یقیناً ہم نے برسایا ہے پانی برسانے کے ساتھ سما شکنل اردا شکا پھر پھاڑا ہم نے زمین کو پھاڑنے کے ساتھ فام بتنا فی تو گایا ہم نے زمین میں دانے وینا بن اور انگور و اور سبزیاں و زیتونخلا اور زیتون اور کھجور و حدائی کا اور باغیچے گھنے گنے وفا کی حتم و ابا اور میوہ جات اور چرا گاہیں متا اللہ کم ولی انامی کم یہ سامان ہے فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے اب تقیف اخری فیدا جاخا بس جب آ جائے چیخ کا وقت یوم یفر المرء من اخی اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے و امی و وہ ہی اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے وہ صاحب تتی ہی وہ بنی ہی اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے اب قرب قیامت میں یہ حالات دیکھ لیے گئے کرونا آ گیا تو سب بھاگ رہے ہیں وائرس ہے لِكُلِّ امرم من ہم یو من شاہ انگنی سور مارج میں آیت نمبر دس میں تنزل تھا اعلی سے ادنا کو یہاں ترقی ہے ادنا سے آلہ تک لِكُلِّ امرم منہم یو م ا دن شاہ ہر ایک آدمی کے لیے ان میں سے اس دن ایک حالت ہوگی یغنی ہی کی بے پرواہ کر دے گا اس کو دوسروں سے دن مسفیرا بہت چہرے ہوں گے اس دن روشن واحی کا ہنسنے والے ہوں گے خوش خوش وجو ہوئی او غبرا نہ اور بہت چہرے ہوں گے اس دن کہ اس پر ہوگا غبار ترح قطرا پہنچی اس ہوگی اس کو سیاہی ان کے چہروں کو سیاہی پہنچی ہوگی الا القف رت یہ لوگ یہی ہیں کافر اور فاجر بدکار یا تفسیر مدارک میں امام نصفی حنفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کفارت فی حقوق اللہ الفا فی حقوق العباد منکر تھے اللہ کے حق میں اور بدکار تھے فی حقوق العباد میں تو صورت میں حصل تبلیغ اور طریقہ تبلیغ کا ذکر ہوا بمائے اس بات قیامت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ازشم سکویرت ہوا عیدل نجومن کا دورت ہوا عید الجالسیرت سورت مکی صورت ہے نزولاً سات نمبر سورہ لہب کے بعد نازل ہوئی ہے اور مذہب کی ترتیب میں یہ سورت اکاسی نمبر ہے سور آباسہ کے بعد لگی ہے سور آباسہ کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر تھا سور آبسہ میں اس بات قیامت تو یہاں ترقی بھی احوال القیامت قیامت کے احوال ذکر ہو رہے ہیں یا سور آباسہ میں آیت نمبر بائیس میں تھا سم اذا شاہ ان تو یہاں آیت نمبر سات میں زندہ کرنے کا طریقہ ویدن نفو یا وجت یسور میں آیت نمبر سینتیس میں فرمایا لکلمر امن ہم یوم دن شاہ ان تو یہاں آیت نمبر چار میں فرما رہے ہیں و عید الشار و جب جبکہ دس ماہ کی گبن اونٹنیاں معطل کر دی جائیں گی چھوڑ دی جائیں گی یا سورہ آباس میں آیت نمبر اٹھتیس میں فرمایا وجو ہوئی مسفرا بہت چہرے اس دن ہوں گے روشن تو یہاں آیت نمبر چودہ میں فرما رہے ہیں عالمت ما ماحد ہر نفس جان لے گا کہ اس کو کیا پیش کیا جائے گا کیا اس کے سامنے آئے گا پیش کیا جائے گا سورت مکمل تفصیل ہے سور آباس کی وہاں زجر منقرین باعث کو تھا یہاں منکرین کتاب کو اور منکرین رسول کو زجر ہے سور آباس کی آیت نمبر 34 پر ترقی یہاں 26 میں آیت نمبر 11 پر ترقی یہاں 27 میں سور آباس کی آیت نمبر 12 پہ ترقی یہاں 28 میں آیت نمبر 33 پہ ترقی پہلی آیت میں اور آیت نمبر چونتیس پہ ترقی چار نمبر آیت میں اور آیت نمبر سینتیس پہ ترقی آیت نمبر دس میں اور سورہ آبس کی آیت نمبر تیرہ پر ترقی آیت نمبر انیس میں ہے یہاں صورت کا مقصد اس بات قیامت بے اور قیامت کی بارہ حالتیں ذکر ہو رہی ہیں چھ فنائے عالم کی اور چھ وقوع قیامت کی اور ترغیب دی جا رہی ہے نیک اعمال کی طرف سورت کو سورت التکویر بھی کہتے ہیں اور سورت الشمس بھی کہتے ہیں ادھر شمس و کویرت جبکہ سورج سمیٹ دیا جائے گا کور یعنی لپیٹ دیا جائے گا شعائیں اس کی بے نور کی جائیں گی کر دی جائیں گی وہی دنجومن کدارت اور ستارے گر جائیں گے بے نور کر دیے جائیں گے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے ترمیزی شریف کی اور قرطبی نے نقل کی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من سر رہو القیامتی جو یہ چاہے کہ قیامت کے دن کا نقشہ دیکھ لے کر نور کا رائے سامنے کے سامنے دیکھ لے تو فل اقرا دشم سکویرت ول انفطار ول انشقاق تو یہ سور تقویر انفطار و انشق کی تلاوت کر لے وحیدال سیرتھ اور جب پہاڑ روانہ کر دیے جائیں گے وحیدل اشار و تلتھ اور جب قیمتی مال چھوڑ دیے جائیں گے ایشار دس ماہ کی گبن اونٹنی کو کہتے ہیں وہ بچہ جننے کے قریب ہوتی ہے تو زمیندار کا اس کے ساتھ بہت لگاؤ ہوتا ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ جو تکلیف والے دن ہیں گزر گئے اب یہ دودھ دے گی تو یہ محبوب مال تھے یعنی قیمتی چیزیں قیمتی چیزیں اور محبوب چیزیں چھوڑ دی جائیں گی ویدرت اور جب جنگل کے جانور جمع کیے جائیں گے آبادیوں میں شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمنا میں ایک دن طوفان آ گیا تو ہم نے دیکھا کہ ایک ہی تختے پر انسان سانپ وغیرہ سب اکٹھے تیر رہے ہیں عید الحوش و وَإِذَا الْبِحَارُ عید حشر جانوروں کا وہ موت ہی ہے تو یہ حالت فنائے عالم کی ذکر ہو رہی ہے یہ نہیں کہ حوشرت کا معنی جنگل کے جانور قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے نہیں وہ حدیث میں جو آتا ہے سینگوں والا جانور سے سینگ لے کے بے سینگ والے جانور کو دے دیے جائیں گے اور اس سے بدلہ لیا جائے گا جو اس نے دنیا میں اپنے سینگوں کے ذریعے سے مارا تھا تو یہ حدیث کنایا ہے نہایت عدل سے تو جانوروں کا حشر نہیں ہے ادل وہ وحوش حشرت بس حشر ان کا موت ہی ہے تو یہاں حوش جمع کیے جائیں گے آبادی کی طرف یعنی یہ فنائے عالم کا تذکرہ چل رہا ہے وہ کوئی قیامت کا تذکرہ نہیں ہے وہ کوئی قیامت کا تذکرہ سات نمبر آیت سے شروع ہوگا یہ سارے فنا عالم عالم کے فنا کے تذکرے ہیں وہی دل بہار سجرت اور جب دریاؤں پہ آگ لگا دی جائے گی دریا سوکھ جائیں گے خالی ہو جائیں گے وہی دنفو سزوی اور جب روحیں اکٹھی کر دی جائیں گی بدنوں کے ساتھ آج روحیں بدنوں کے ساتھ اکٹھی نہیں ہیں روح بدن سے جدا ہے قیامت کے دن یہ روح اور بدن اکٹھے کیے جائیں گے ایدن نفوس یا جب نفوس زو وجت اکٹھے کیے جائیں گے اپنے اعمال کے ساتھ اپنے عملوں کے بدلوں کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے یہ نفوس وہی دل مودت جب زندہ درگور کی گئی سے پوچھا جائے گا وہ لڑکی جو زندہ درگور کی گئی تھی دنیا میں اس کی رپورٹ نہیں ہوئی تھی کیس نہیں چلا تھا اپنے باپ نے اسے دفنایا تھا تو کون پوچھنے والا تھا اللہ فرماتا ہے میں پوچھوں گا میری دربار میں اس کا پوچھا جائے گا فرزدک ایک شاعر ہے وہ جریر پر فخر کرتا اس کا مقابل شاعر تھا اور کہتا ہے وہ امن الدی منالوا داتو فاہی الویدت علم تو اس کا دادا تھا ساسا ابن ناجیہ ساسا ابن ناجیہ ایک دفعہ راستے پہ کھڑا تھا تو ایک آدمی اپنی بیٹی کو لے جا رہا تھا درگور کرنے کے لیے زندہ پھر ساسا نے اسے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو کہاں لے جا رہے ہو اس بچی کو کہ اسے مارنا چاہتا ہوں تو کہا یہ تو ظلم ہے تو اس نے کہا لے لو نا تم اسے رکھ دو تو کہا کیا لوگے دو اونٹ تو اس نے اپنی لڑکی دے دی اور دو اونٹ لے لیے اس طرح یہ رواج بن گیا جو بھی بیٹی کو قتل کرنے کے لیے لے لی جایا کرتا تھا تو ساسا کے پاس آ کے اسے کہتا تھا کہ اگر تو نے اسے بچانے کا ش... بچانا ہے تو اونٹ دے دے کہ یہ تمہارے گھر میں اس کو چھوڑ دے تو جب ساسا مر رہا تھا تو ایک سو چالیس لڑکیاں اس کے گھر میں ایسی تھی جو اس نے زندہ درگور ہونے سے بچائی تھیں تو فرض اسی لیے جریر پہ فخر کر رہا ہے کہ وہ میرا دادا تھا حدیث میں آتا ہے الواعدہ تو المعود تو کلا فنار تو واعدہ تو صحیح ہے جو درگور کرنے والی تھی لیکن معودہ سے مراد کون ہے واعدہ تو ماں ہے جو اپنی بیٹی کو دے دیا کرتی تھی کہ جاؤ اسے زندہ دفن کر دو لیکن معودا کا کیا گنا تھا جو زندہ درگور ہوئی بچی تھی تو مودا سے مراد دائی ہے یہ دونوں جہنم میں جائیں گے وَإِذَا دن نفوسوی جت اور جب نفوس ایک اکٹھے کیے جائیں گے اعمال کے ساتھ یا رد تلرواہ فلس فل اجسادی رد تلرواہ فل اج مانا کرتے ہیں روحیں جسدوں میں واپس کر دیے جائیں گی وہی دل موتلت جب زندہ درگور کی گئی سے پوچھا جائے گا, گا تلت کس گناہ کی وجہ سے یہ قتل کی گئی تھی الصحف نشرت اور جب نامے اعمال بکھرے جائیں گے امل نامے کھلے جائیں گے وہی دس سماؤ اور جب آسمان کو کھینچا جائے گا کشت چمڑے نکالنے کو کہتے ہیں چمڑا نکال کے دمبے کو درمیان سے باہر نکال دیا جائے چمڑے سے اسے کشی کہتے ہیں وہی دل جہی اور جب جہنم کو تیز جلایا جائے گا وہی دل جنت وضلفت اور جب جنت کو نزدیک کیا جائے گا متقیوں کی عالمت نفسما درت جان لے گا ہر ایک نفس وہ جو اسے پیش کیا جائے گا اس کے سامنے حاضر کیا جائے گا فلاحسم و بالقنسل جوار القنس بس نہیں ہے ایسا کام لا علیہ السلام رکھ ذالک کمائے ظلمون عباس بعد الموت کی مثال اور صداقت قرآن پہ بھی دلائل ہیں میں شاہد کرتا ہوں الخنس اقسم بالخنس قسم کھاتو ہی نہیں شاہد کرتا ہوں چھپے ہوئے ستارے کو الجوار الکنس سیدھا جانے والے الکنس کھڑے ہوئے اپنے برجوں پر پڑاؤں پر واللیل اداس اور شاہد کرتا ہوں رات کو جب واپس ہو جائے وہ صبح اور صبح اذا تنفس جب ظاہر ہو جائے تنفس سانس لے لیے ظاہر ہو جائے ان لقول رسول ان کریم کی یہ خامخا کہنا ہے رسول عزت من کا جبریل کا زی قوتن عند العرش آرشی مکین صاحب ہے طاقت کا طاقت والا ہے سند مضبوط ہے ان العرش آرشی مکین عرش والے کے ہاں عزت دار ہے درجے والا ہے مکین متعین سما امین مانا گیا ہے اس مقام پر تابے کی گئی ہے اس کی اس مقام پر فرشتوں کی سم امین امانت دار ہے یہ رد ہے شیوں پر وہ کہتے ہیں جبرائیل نے وہ وہی نہیں نبی علیہ السلام تک بھیجی لائی جس وہی میں علی رضی اللہ عنہ کا ذکر تھا اما صاحب کمبی مجنون اور نہیں ہے تمہارا ساتھی معاذ اللہ دیوانا وَلَقَدْ رَاهُ بِلَوْفُقِ الْمُبِينِ یقیناً دیکھا تھا اس نبی علیہ السلام نے جبرائیل کو افق کے کناروں اسمان کے کناروں پر ظاہر وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بذنین اور نہیں ہے یہ نبی علیہ السلام وحی پر بخل کرنے والا وہی پر بخل کرنے والا نہیں ہے یہ بیشیوں پہ رد ہے وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اس وہی کو چھپایا تھا جس میں علی کے فضائل تھے یا زنین ایک قیرت ہے زنین بمانے بدنام روح المانی نے یہ ذکر کیے آلوسی تو نہیں ہے نبی علیہ السلام بدنام غیب پر یا وہی پر بدنام نہیں یا غیب پر عالم نہیں ہے زنین عالم الغیب نہیں ہے یہ بےدتیوں پہ بھی رد ہو گئی جو دین تھا نبی علیہ السلام نے وہ پورے کا پورا پہنچایا حدیث میں آتا ہے لوکن تو خلیل تو ابا بکرا خلیلا اگر میں کسی کو رازدار دوست پکڑتا تو ابو بکر کو رازدار دوست بنا لیتا لیکن دین اور شریعت میں میرے کوئی بھی رازداری نہیں سب باتیں صاف ستھری ہیں مما ہوا بھی قول شیتان اور نہیں ہے یہ قرآن کہنا شیطان دھتکارے ہوئے کافائن تزہبون تو کس طرف بھاگتے ہو تم؟ انہو اللہ ذکر للعالمین نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت ساری مخلوق کے لئے ساری مخلوق کے لئے لمن شاہ منکم یستقیم من جو کوئی چاہے تم میں سے تو مضبوط ہو جائے قرآن پر توحید پر ابن کسیر لکھتے ہیں من اراد الہدایت فعلیہ بیہاد القرآن فإنہو منجات اللہو ولا ہدایت فی ما سواہو جو کوئی ہدایت چاہے اس پر لازم ہے اس قرآن کو تھامنا کیونکہ یہ قرآن ہی ذریعہ نجات ہے اس کے لیے نہیں ہے ہدایت قرآن کے سوا کہیں بھی وما اللہ انشاء اللہ نہیں چاہ سکتے تمہیں کام اپنے لیے مگر یہ کہ چاہے اللہ رب العالمین جو پالنے والا ہے ساری مخلوقات کا بسم اللہ الرحمن الرحیم انفطارت وید کوا کی بنطرت وحیدل بہارتھ سور انفطار مکی صورت ہے اسے سور انفتارت اور سور منفطرہ بھی کہتے ہیں یہ بہاسی نمبر ہے نزول میں سور نازیات کے بعد نازل ہوئی ہے اور بہاسی ہے ترتیب مصحفی میں بھی سور تکویر کے بعد لگی ہے ربط اس کا سور تکویر کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر ہے پہلے صورت میں تفصیل کی فنائے عالم اور وقوع قیامت کی بارہ حالاتیں ذکر ہوئیں تو یہاں اس کا اجمال وہ بارہ چھ میں ذکر ہو رہی ہیں وہ بارہ حالتیں یہاں ترقی بھی ہے شفاعت قہری کی نفی بھی ساتھ میں ہو رہی ہے یا سور تکویر کی آیت نمبر گیارہ پہ تفصیل یہاں ترقی یہاں ایک نمبر آیت میں وہاں دو نمبر آیت میں فرمایا تھا وہ عید النجو تو یہاں فرما رہے وہ کی دوسری آیت پہ وہاں 6 نمبر آیت کی تفصیر یہاں تیس تین نمبر آیت پہ ہے صورت تقویر کی آیت نمبر پہ ترقی یہاں آیت نمبر میں ہے اور سورت تقویر کی آیت نمبر پہ ترقی یہاں آیت نمبر میں ہے سور تقویر کی آیت نمبر انیس پہ ترقی یہاں آیت نمبر میں ہے اور سورت تکویر کی آیت نمبر تیرہ پہ ترقی یہاں آیت نمبر تیرہ میں ہے سورت تکویر کی آیت نمبر بارہ پہ ترقی یہاں آیت نمبر پندرہ میں ہے اور سورت تکویر کی آیت نمبر چھبیس پہ ترقی یہاں آیت نمبر سولہ میں ہے عزت سمعن فترت مقصد سورت کا اس قیامت اور خلاصہ گزری سورت کا وہاں جو بارہ حالتیں تھے ان بارہ حالتوں کو چار حالتوں میں جمع کیا جب آسمان ان پگل جائے گا وہی کواکب وہی اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے وہی بحار و فجرت اور جب دریا بہا دیے جائیں گے وہی قبور وبو اور جب قبروں والے اٹھا دیے جائیں گے علمت نفس ما قدمت واخرت تو جان لے گا ہر ایک نفس وہ کچھ جو اس نے پہلے بھیجا تھا اور جو پیچھے چھوڑا تھا یا یوہل انسان عما غرق اب کریم او منکر انسان کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تجھے بے ربی کل کریم عزت والے رب کے بارے میں یا بھی کتاب ربی کل کریم کا فسوا کا وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے تم کو تو برابر کیا ہے تمہیں آزائے انداموں پر فادلا تو انصاف کیا تم میں فِي اَيِّ سُورَةٍ مَّا شَاعَ اَرَكَّبَكَ کتنی خوبصورت صورت میں جو چاہا تھا اللہ نے تمہیں بنا دیا جوڑ دیا تم کو قَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينَ یقیناً بلکہ تم تقذیب کرتے ہو جھٹلاتے ہو قیامت کے دن کو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ اور یقیناً تم پہ مقرر ہے نگہبان فرشتے تمہارے عامال کے کرامن رامن کاتبین عزت والے لکھنے والے یعلمون ما تفعلون جانتے ہیں وہ جو تم کرتے ہو بشارت ان الابرار لفی نعیم یقیناً نیکوکار ہوں گے خامخہ نعمتوں میں وَإِنَّ الْفُجَّارَ لفی جَحِيم اور یقیناً بدکار ہوں گے خامخہ جہنم میں يَسْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّين داخل ہوں گے یہ جہنم کو قیامت کے دن میں وَمَا هُمَ عَنْهَا بِغَائِبِينَ اور نہیں ہوں گے یہ اس جہنم سے غیر حاضر غائب مما کمایو مدین اور کس چیز نے سمجھا دیا تم کو کہ کیا ہے قیامت کا دن سم پھر کس چیز نے سمجھایا تم کو کہ کیا ہے قیامت کا دن یوم سلی نفس نش اس دن مالک نہیں ہوگا ایک نیک نفس برے نفس کے لیے ذرہ بھر کسی چیز کا ول امر یوم یہ نہ فيها شفاعت قہری کی اور اختیار اسی دن ہوگا خاصے کلا کا تو صورت میں اس بات قیامت اور خلاصہ گزری صورت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففين الذين اذا قادوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون سورۃ متففین مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں آخری صورت ہے اس کے بعد نازل ہونے والی سور بقرہ پہلی مدنی صورت ہے یہ چھیاسی نمبر ہے نزول میں سوران کبوت کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں 83 ہے سور انفطار کے بعد لگی ہے سور انفطار کے ساتھ اس کا ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے سورہ انفطار میں قیامت کے وقوع کا ذکر تھا اور فنا عالم کا بیان تھا تو یہاں اعمال صالح کی ترغیب آج اپنے عقیدے اور عمل کو تول لو ورنہ قیامت کے دن پھر خسارے میں ہوگے سورین فطار کی آیت نمبر چودہ پر یہاں ترقی ہے آیت نمبر سات میں سورین فطار کی آیت نمبر سولہ پر یہاں ترقی ہے آیت نمبر نو میں سورین فطار کی آیت نمبر نو پر ترقی ہے یہاں آیت نمبر بارہ میں سورین فطار کی آیت نمبر چھ پر ترقی ہے یہاں آیت نمبر چودہ میں سورین فطار کی آیت نمبر گیارہ پر ترقی ہے یا آیت نمبر اٹھارہ میں سورین فطار کی تفصیل آیت نمبر تیرہ کی آیت نمبر بائیس میں ہے یہاں سورین فطار کی آیت نمبر پانچ کی تفصیل اور ترقی یہاں آیت نمبر انتیس میں ہے سورین فطار میں شفاعت قہری کی رد تھی ولر یوم دلّاہ تو یہاں اعمال صالح کی ترغیب کے عمل کے ذریعے ہی بچو گے یا سورین فطار میں فرمائے یا میرے فرشتے لکھتے ہیں لکھنے لکھتے ہیں ان کے اعمال کو تو یہاں فرمایا یہ عمل نامے یا الین میں ہوں گے یا سجین میں ہوں گے سورت کا مقصد اس بات قیامت بے ترقی علامہ سبقہ اور ترغیب اعمال صالح کی طرف ایک مثال کے ساتھ زجر ہے پہلی آیت میں ویل متفقین ہلاکت ہے ناب توول میں کمی کرنے والوں کے لیے اللہ وہ لوگ ادک تالو عالنا سے یسوفون جو جب پیمانہ کرتے ہیں عالنا سے منناسی منن لوگوں سے استوفون تو پورا لیتے ہیں وہ اداک اور جب ان کے لیے پیمانہ کرتے ہیں اور وہ یا وزن کرتے ہیں بعض چیزیں ناپ کی ہوتی ہیں باسطول کی ہوتی ہیں تو جب لوگوں سے ناپ کر کے کچھ لیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں یوک سرون تو خسارہ کرتے ہیں نقصان کرتے ہیں علیہ ظلم کا نہمتون خبردار یہ گمان نہیں کرتے کہ یہ لوگ یقینا یہ لوگ اٹھائے جائیں گے یومن عظیم اس بڑے دن میں یومسلی رب العالمین اس دن کھڑے ہوں گے لوگ مخلوقات کے رب کے سامنے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے نبی علیہ وسلات وسلام جب مدینہ منور آئے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدیم المدینہ تو کانو خسن فاسن القیلا نبی علیہ السلام آئے تو مدینہ کے لوگ ناب تول میں کمی کرنے والے تھے تو یہ صورت نازل ہوئی تو انہوں نے ناب تول میں کمی چھوڑ دی تو نبی علیہ السلام ایک دن آئے فقر علیہ اور ان پہ یہ سورت تلاوت کی وقال نبی علیہ السلام نے فرمایا پانچ چیزیں پانچ کے بدلے میں ہیں قیلَ يا رسول اللہ ما خمسن نبی علیہ السلام سے پوچھا انہوں نے وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا نمبر ایک مانا کا سام الحدو اللہ صلی اللہ تعالیٰ وهم قوم وعدے نہیں توڑتی مانا قزا قوم الحدہ قوم کوئی قوم بھی وعدے نہیں توڑتی مگر اللہ مسلط کر دیتا ہے ان پر ان کے دشمن کو جو وعدہ خلافی کرتے ہیں وعدہ توڑتے ہیں ان پر دشمنوں کو اللہ مسلط کر دیتا ہے دوسرا ولا حکم بھی غیرمان ضل اللہ, اللہ اللہ فشا فی ہم لوگ اللہ کے قانون کے خلاف فیصلے نہیں کرتے مگر اللہ ان میں فقر پھیلا دیتا ہے تیسرا ولا دھارت فی الفاحشہ اللہ فشا فیہ المل موت اور نہیں ظاہر ہوتی ان میں بے حیائی مگر اللہ پھیلا دیتا ہے ان میں موت کو ولا تفلم ولا تفولمی کی الا منعو منعل نباتا ووخذو بالسنین اور یہ لوگ ناپ تول میں کمی نہیں کرتے مگر ان کی فصلے ختم ہو جاتی ہے اور ان پر قحط آ جاتی ہے اور پانچوی زکات اللہ <الْمَتْرَى> اور یہ لوگ زکوات دینا چھوڑ دے تو ان سے بارش برسانہ ان پہ اللہ چھوڑ دیتا ہے خطیب صاحب سراج المنیر میں یہ روایت ابن عباس سے نقل کرتے اور قرطبی نے بھی ذکر کیے تو یہ پانچ چیزیں ہیں جب قوم وعدہ شکنی کرے تو اللہ ان پہ دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے جب اللہ کے قانون کے خلاف فیصلے کرے تو ان میں فقر پھیلا دیتا ہے اور جب فاحش اور بے حیائی ان میں عام ہو جائے تو موت بھی عام ہو جاتی ہے اللہ پھیلا دیتا ہے موت کو اور جب ناپ تول میں کمی ہو تو منع ان نبات اور بس سینی نہ تباہ ہو جاتی ہیں قاہت سالی آ جاتی ہے اور جب لوگ زکوٰۃ نہ دے تو اللہ ان پر بارشیں بند کر دیتا ہے ضیا نور میں بھی روایت ہے خص لطانیمتی لیما فعال و کئی فالتا دو چیزیں ہیں کہ ہر کسی سے قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا او بندے تم نے یہ کام کیا تھا تو کیوں کیا تھا و کی فالتا اور اگر کیا تھا تو پھر کس طرح کیا تھا لیما کیوں کیا تھا اور کس کی ابتباء میں کیا تھا کیسے کیا تھا تھام خبردار آئے یہ لوگ گمان نہیں کرتے کہ یقیناً یہ لوگ اٹھائے جائیں گے اس بڑے دن میں الناس لرب اس دن کے کھڑے کر دیے جائیں گے کھڑے ہو جائیں گے لوگ مخلوقات کے رب کے سامنے کل بے شک ان کتاب الفجار لفی جین یقیناً عمل نامہ بدکاروں کا خام خاص جین میں ہوگا و مادرا کما سین اور کس چیز نے سمجھایا تم کو کہ کیا ہے عمل نامے بھی سجین میں ہوں گے اور روحیں بدکاروں کی بھیین میں ہوں گی یہ معالم التنزیل میں امام بغوی نے ذکر کیا کتاب مرکم یہ لکھنا ہے لکھا گیا ہلاکت <الْمُكَذِّبِين> ہے اسی دن جھٹلانے والوں کے لیے اللہ دینہ وہ جٹلانے والی دین جو جٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو اما بھی اللہ کل اور نہیں جٹلاتے قیامت کو مگر ہر ایک حد سے گزرنے والا موت بے دتی مشرک گنانگار ابزجر اب زجر بن قار القرآن اذا علیہ ہی آیا تو نہ جب پڑی جاتی تھی اس پر میری آیت ہماری آیت کالا ساتیر تو کہتا تھا یہ یہ قصے ہیں پرانے والوں کے کلا بل نہیں ہے ایسا بلکہ رانا علا زنگ آلایا ہے ان کے دلوں پر ما او عمل کانو یکسیب ان کے ہیں یہ اس کے کرنے والے جو یہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ آ گیا ہے ترمیزی شریف کی روایت ہے خطیب صاحب نے سراج المنیر میں نقل کی ہے ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا المومن اذا ازنا بزنبن نکتت نکتا سودا فی قلبی ہی مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے فَإِن تَعْبَ وَنَزَعَ جب یہ توبہ کر دیتا ہے اور گناہ سے نکل جاتا ہے وَاسْتَغْفَرَ اور ما اللہ سے مانگتا ہے تو سَيْقَلَا قَلْبَهُ اس کا دل صاف ہو جاتا ہے وَإِذَا زَادَا اور جب یہ زیادہ گنا کرتا ہے تو زیادت یہ کالے داغ زیادہ ہوتے ہیں حتیٰ تعلو کلبہ فضالی کمران حتیٰ کہ اس کا سارا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور اسی کو زنگ کہتے ہیں رانا قلوب کل رب دل محجوبون یقیناً یہ لوگ اپنے رب سے اس دن پردے میں ہوں گے محجوبون اس آیت کے نیچے امام زجاج لکھتے ہیں دلیل ہے آیت میں اس بات کی کہ مومن اللہ کو دیکھیں گے بیمان لمحجوبون پردے میں ہوں گے اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے پھر یقیناً یہ لوگ داخل کر دیے جائیں گے جہنم میں تم بھی ہی تو پھر کہا جائے گا ان سے یہ ہے وہ آزاب کہ تم تھے اس پر جٹلانے والے تکزیب کرنے والے کَلَّا إِنَّ کتاب الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيينَ یقیناً بے شک عمل نام نیکوں کے اور روح نیکوں کاروں کی خامخای اللین میں ہوں گی وَمَا عَدْرَا كَمَا عِلِّيونَ اور کس چیز نے سمجھا دیا تم کو کہ کیا ہے اللین کتاب اُمَّرْقُوم یہ لکھا گیا يَشْهَدُهُ مقربون حاضر ہوں گے اس جگہ کو نزدیک اللہ کے ان نلا نعیم بے شک نے کو کار مخا ہوں گے نعمتوں میں آل آرائی کی انضرون تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے دیکھیں گے ایک دوسرے کے حال کو تاریفی فی ہم نظرتن النعیم تو دیکھے گا پہچانے گا ان کے چہروں پر تازگی نعمتوں کی اس قونمر رحی مختوم پلائے جائیں گے ان پر شراب مہر شدہ شراب سے مہر شدہ رحیق شراب مختوم موہر شدہ پیک ختام ہو مسک اس کا مہر ہوگا مشکہ یا آخری سرہ سے ہوگا مشکہ دنیا کی شراب پی لے تو منہ سے بدبو جاتی ہے جنت کی شراب کا ڈیکار مشک کی خوشبویں پھیلائے گا یا خطام مہر اس کا مشکہ ہوگا تو جب مہر مشکی ہو تو پھر اندر بوتل کے شراب کتنی بجیب ہوگی ذافی فی ذالک فلیتنافس المتنافسون اسی نعمتوں میں انہیں نعمتوں میں چاہیے کہ شوق رکھیں شوق رکھنے والے وہ تسنیم اور ملاوٹ ہوگی اس کی تسنیم سے تسنیم کیا ہے آئینن یہ ایک چشمہ ہے یشراب بھی المقربون کہ پلایا جائے گئے اللہ کے نزدیکوں کو اب زجر مجرموں کو اور تخویف ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون یقینا وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا تھا كانوا من الذين تھے یہ ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں یضحكون ہنسنے والے واذا مروا بهم يتغامزون اور جب یہ لوگ پھرتے تھے ان حق پرستوں پر گزرتے تھے تو یہ تغام ازون اشارے کے کرتے تھے ہنسی مذاق کے وید قلب ولبو فقی اور جب واپس ہوتے تھے یہ اپنے گھروں کو تو واپس ہوتے تھے مستی کرنے والے فقی یا جھوٹ بنانے والے وید کالو ان نہ اور جب دیکھتے تھے یہ ان موحدین مومنین کو تو کہتے تھے یقیناً یہ لوگ ہیں خام خا حافظین اور نہیں بھیجے گئے تھے یہ ان مومنوں پر نگہبانی کرنے والے فلی مل لدینہ پس بس آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے تھے من الکفار منکرین کے ساتھ یس ہنسی مذاق کرنے والے ہوں گے جس طرح کہ یہ مومنوں کے ساتھ ہنستے تھے بدلہ مل گیا حل, حل بمانے قد ہے بدلہ نہیں دیا جائے گا یقیناً بدلہ دیا جائے گا مل گیا کافروں کو ما کانو یا اس کا جو یہ تھے کرنے والے جو کرنے والے تھے اس کا بدلہ ان کو مل گیا تو سورت میں اس بات قیامت اور ترغیب عمال صالحہ کی طرف ایک مثال کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادسما ان شقت وذنت دینتہ و حقت و مدت و ما فيها و تخلت و ادینت ربیح و ان شقاق بھی مکی صورت ہے یہ سورت الانفطار کے بعد نازل ہوئی ہے نزول میں تریاسی نمبر اور ترتیب مصرفی میں چوراسی لیکن مصافن سور متففین کے بعد ہے چوراسی نمبر سور متفین کے ساتھ ربط جب سور متفین میں ترغیب دی گئی اعمال صالحہ کی طرف تو یہاں ترغیب ہے سی عقیدے کی طرف یا سور متفین نے فرمایا علی اور سجین میں عمل نامے ہوں گے تو یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ ہاتھوں میں ہوں گے ان کے عمل نامے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے پہلے قیامت کے دن یا سورہ متففین میں قولی انکار من القرآن ذکر ہوا منکرین کا تو یہ صورت میں عملی انکار عن القرآن منکرین کا عملی انکار ذکر اور سورہ ان, بھی کہتے, اسے ان شقت بھی کہتے ہیں اسے سورہ ان بھی کہتے ہیں اس صورت میں اسماء حسنہ بھی حسفت تکرار چار ہیں رب اللہ اور عالم اور بصیر عالم اور بصیر سورت کا مقصد ترقی عالام سبقہ اور ترغیب صحیح عقیدے کی عزت سماؤن شقت جب آسمان پھٹ جائے میں نے کہا تھا کہ جب آبادی کا ذکر ہو تو زمین کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے اور جب بربادی کا ذکر ہو تو آسمان کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے ابن عقیل نے کتاب الفنون میں فنون الافنان میں یہ ذکر کیا ہے کہ آبادی بنیاد سے ہوتی ہے اور بربادی اوپر سے ہوتی ہے اعز معاون شقت جب اسمان پھٹ جائے گا وزینت رب و اور اجازت مانگے گا حکم مانگے گا اپنے رب سے اور لائے اس اسمان کے لیے اللہ کے حکم کو ماننا یا اذینت کان رکھے گا اپنے رب کے حکم کو وہ حقط اور لائے اس کے لیے رب کے حکم کو سننا وہی دل ارد مدت اور جب زمین کھینچی جائے گی وہ القت اور ڈال دے گی یہ زمین وہ مادنیات جو اس میں ہیں وہ تخلت اور خالی ہو جائے گی وہ دینت رب وہ اور حکم مانے گی یہ زمین اپنے رب کا اور لائے ہے زمین کے ساتھ رب کے حکم کو ماننا یہ پانچ آیتیں اگر کسی عورت کو درد زے ہو ولادت کے بچے کی پیدائش کا درد تو کھجوروں پہ دم کر کے اسے وہ کھجوریں کھلائی جائے تو انشاءاللہ اللہ درد میں بھی کمی ہوگی اور بچے کی ولادت میں آسانی ہوگی بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بدن پہ اس کو لکھ دیا جائے ان آیات کو ان پانچ آیتوں کو لیکن چونکہ عورت اس حالت میں پاک نہیں رہ سکتی تو اس لیے ان آیتوں کو اس کے بدن پہ نہیں لکھنا چاہیے ہاں کھجوروں پہ دم کر کے اسے کھلا دو یا یوحل انسان کا دن ربی کا کد او انسان یقیناً تو کوشش کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف البی کا اپنے رب, طرف اپنے رب کی طرف اپنے رب کے رضا کی طرف تو کوشش کرنے والا الا لقائے ربی کا یا رضا ربی کا قد, حن قد حن کوشش فملاقی تو ملاقات کرنے والا ہے اللہ کے ساتھ فاما یا ملاقات کر لے گا اس کوشش کے ساتھ کدھا اس کوشش کو کہتے ہیں جس میں مشقت ہو قدحن عامل ہے ناصب فاما منوتی کتاب بیمینی بھی وہ ہے جس کو دے دیا جائے اس کا عمل نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں فسو فیو سب حساب تو جلدی ہے کہ اس کے ساتھ حساب کیا جائے گا حساب آسان وَيَنْ قَلِبُ إِلَى آهْلِهِ مسرورا اور واپس ہو جائے گا یہ اپنے آہل کی طرف خوش ہوش وہ اما منوت یا حساب یسییر کسے کہتے ہیں حساب آسان یہ کہ عمل نامہ دیا جائے اور جنت جانے کی اجازت ہو جائے عائشہ اللہ عنہ نے فرمایا تھا اللہ کے حبیب جب اللہ کے دربار میں بات حساب کتاب کی ہو جائے تو یسیر تو نہ ہوئی عسیر ہوئی کیا آسان ہے اللہ کے در میں کس کا حساب آسان ہو سکتا ہے کون حساب دے سکتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ حساب یسیر کا یہ معنی ہے کہ اللہ عمل نامہ دے کے جنت میں جانے کی اجازت دے دے باس یہ حساب یسیر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت ہے نبی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں القیامت اللہ بندے کے نزدیک ہو جائے گا قیامت کے دن حت یادا کف علیہ حتہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اللہ فرماتا ہے اللہ اپنا ہاتھ اس بندے کے اوپر رکھ دے گا جیسے اللہ کی شان کے مطابق ہے فیقول تو اللہ فرمائے گا فعال تکا وکدا تو نے یہ کام کیے تھے تو اس پر یہ اس کے گناہوں کو شمار کیا جائے گا سما یقول پھر اللہ فرمائے سطر تو ہا علیہ دنیا میں نے تجھ پہ دنیا میں پردہ ڈالا تھا وانا میں تجھے بھی آج وہ سارے گناہ معاف کرتا ہوں مسند احمد کی یہ روایت ہے دوسری صفحہ ستاون پہ تو یہ ہے حساب یسیر کہ اللہ پردہ ڈال دے اور معاف کر دے فسو فیو ہا حساب تو جلدی ہے کہ حساب کیا جائے گا اس کے ساتھ حساب آسان وین قریبی ہی مسرورہ اور واپس ہو جائے ہو جائیں گے یہ اپنے مقام کو اپنے احل کو خوش خوش وہ کتابری ہر چیز وہ آدمی ہے کہ دیا جائے گا اس کو آپ عمل نامہ اس کا اس کے پیٹ پیچھے بائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا تو اسے سینے میں سوراخ ہوگی اس کے کمر کی طرف سے ہاتھ نکلے گا اور پیٹ پیچھے یہ بائیں ہاتھ میں عمل نامہ لے گا فصوف صبح رات تو جلدی ہے کہ یہ پکارے گا ہلاکت کو سعر اور داخل کر دیا جائے گا آگ میں ان کا نفی اہلی ہی مسرورہ یقیناً تھا یہ دنیا میں بہت مست مستی کرنے والا انہیں یحور یقینا تھا یہ گمان کرتا تھا یہ کہ واپس نہیں ہوگا اللہ کی طرف لئی یحور اللہ یا واپس نہیں پیدا کیا جائے گا بلا بے شک انبہ کا نبی ہی یقیناً رب اس کا ہے اس پر دیکھنے والا فلاح و بفق یہ شہادت قیامت پر نہیں ہے شاہد کرتا ہوں سرخی شام کی شفقی وما وسخ اور رات کو گواہ کرتا ہوں شاہد کرتا ہوں و ما وسق اور اس کو بھی جو رات جمع کرتی ہے کیونکہ رات کو ہر ایک مخلوق اپنے ٹھکانے میں جمع ہو جاتی ہے ولقماری اور شاہد کرتا ہوں گواہ بناتا ہوں چاند کو جب کامل ہو جائے جواب قسم لتر کب ان تبک نان تبک خام چلے جاؤ گے تم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف ستن کل و کل منایا آن دیا رک و کر ردا دارم بدارک فدود القبری فی آئی نہیں و تت رکم آ گا نہیں تبھی ہی زمان و تن قلم من گنا کئی امام راضی نے بہت اچھے اشعار ذکر کیے فمال یہ زجر ہے منکرین کو کیا ہو گیا ان کے لیے کہ یہ ایمان نہیں لاتے ویدا قرآن جب پڑھی جائے ان پر قرآن پڑھا جائے ان پر قرآن تو یہ تابے داری نہیں کرتے بلدی نہ کفر بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تقزیب کرتے ہیں قرآن کی اللہ عالم ہو بیمایو اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو یہ بیما جو یہ جمع کرتے ہیں عقیدے میں یا یاون یہ رکھتے ہیں عقیدے میں یا اس کے سینے میں دشمنی ہے قرآن کے ساتھ یو نفی صدور فبشر بھی آزاب تو خوشخبری دے دو ان کو عذاب دردناک کی یہ تحکمن فرمایا اللہ امن و عامل الصالحات مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے عمل کیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق لحما جرن غیر ان کے لیے بدلا ہوگا غیر بند کیا گیا یعنی بے حساب تو صورت میں ترقی علامہ سبقہ اور ترغیب صحیح عقیدے کی بسم اللہ رحیم و شاہدی مشہور وقود سورہ بروج مکی صورت ہے ستائیس ہے نزول میں سورہ شمس کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں پچاسی نمبر پر ہے سورہ انشقاق کے بعد لگی ہے ربط سورہ انشقاق کے ساتھ ہے سورہ شاق میں فرمائیے لوگ ایمان نہیں لاتے تو یہاں فرمایا مومنوں کو قتل بھی کرتے ہیں ایمان کیا لائیں گے یا سورہ شکا میں ترغیب تھی مشقت کو تو یہاں مشقت کا نمونہ اصحاب الخدود جن مومنوں کو اصحاب الخد قتل کر رہے تھے سورہ شاق کی آیت نمبر گیارہ پہ ترقی ہے یہاں آیت نمبر چار میں سورین شقاق کی آیت نمبر چھ کا نمونہ ہے یہاں آیت نمبر آٹھ میں یہ سورین شقاق میں ترغیب صحیح عقیدے کی تو اس صورت میں صحیح عقیدے والے اور غلط عقیدے والوں کا فرق کہ صحیح عقیدے والے قربانی دیں گے اور غلط عقیدے والے اذیتیں دیں گے سورین شقاق کی آیت نمبر بائیس پر ترقی ہے یہاں آیت نمبر انیس میں سورین شقاق کی آیت نمبر تیئیس پہ ترقی ہے یہاں آیت نمبر 20 میں سورین شکاق کی آیت نمبر پچیس پہ ترقی ہے یہاں آیت نمبر گیارہ میں وہاں عزت سماؤن شقت پہلی آیت میں فرمائے یہاں فرما رہے ہیں وہ سماعی ذات البروج پہلی آیت سورت میں اسم حوسنہ باری تعلی کے بحس پہ تکرار یہ دس ہے دس نام ہے اللہ کے دس اور سورت کا مقصد اس بات قیامت ہے اور نمونے ہیں باطل پرس کے سورت میں سمائزہ تلبرو شاہد ہے آسمان بڑے بڑے برجوں والا و یومل مودود اور شاہد ہے وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ شاہدی اور شاہد اور مشہود گواہی کرنے والا اور جس پر گواہی کی جائے ابن جوزی نے یہاں چوبیس توجیحات ذکر کی ہیں زاد المسیر میں بعض علماء نے اس سے بھی زیادہ ذکر کی ہے شاہد سے مراد زمین ہے گواہی دے گی مشہود سے مراد انسان ہے شاہد سے مراد کی رامن کا سے مراد انسان شاہد سے مراد انسان کی بدن کے اعضا ہے مشہود سے مراد انسان شاہد سے مراد آخری امت مشہود سے مراد پہلی والی امت ہے شاہد اللہ مشہود مخلوق شاہد نبی علیہ السلام مشہود امتی شاہد اعمال مشہود انسان شاہد پہلے انبیاء مشہود ان کی امتیں شاہد ملائک اور مشہود انسان یہ اور بھی بہت سی توجیحات ہیں کوتیلہ صاب الخد لانت ہو جائے ہلاک ہو جائے وہ کھڈوں والے بڑے بڑے گھڑے کھودے تھے اس میں آگ جلائی تھی جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا اسے گراتے تھے اس آگ میں انار دا تلوخود یہ بدل ہے اخدود سے وہ کھڈے تھے آگ کے ذات الوقود بڑے شغلوں والے از ہم علیہ جب تھے وہ لوگ ان کھڈوں پر بیٹھے وہ ہم علا ما فعلون بلومنی اور تھے یہ لوگ اس پر جو یہ کرتے تھے مومنوں کے ساتھ گواہ ومان قمومن اللہ بل العزیز الحمید اور برا نہیں جانا تھا ان ظالموں نے ان مومنوں سے مگر یہ برا جانا تھا کہ ان مومنوں یہ مومن ایمان لائے تھے اللہ پر جو غالب ہے اور صفت کیا گیا ہے ترمیزی دوسری جلسف ایک سو اکتر پر روایت ہے ایک مشرق بادشاہ تھا لوگوں کو شرک پر مجبور کرتا تھا اس کا ایک ساحر تھا جادوگر وہ ساحر جب معمر ہوا اور بوڑھا ہو گیا مرنے کے قریب ہو گیا تو اس نے کہا مجھے ایک زکی لڑکی لڑکا دو کہ میں اپنا علم سہر کا اس کو منتقل کر دوں تو انہوں نے قوم میں ایک لڑکے کا انتخاب کیا وہ لڑکا شہر سیکھنے کے لیے شاہر کے پاس آیا کرتا تھا راستے میں ایک راہب تھا انجیل کا عالم تھا اس کے پاس تھوڑا بیٹھ جایا کرتا تھا اور اس سے سبق پڑھتا تھا حتیٰ کہ یہ معاہد ہو گیا ہی اس نے آسمانی کتاب کو مان لیا تو پھر بادشاہ نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا لیکن یہ قتل نہیں کیا جا سکتا تھے اسے ہر حربہ ان کا ناکام ہو جاتا تھا اور اس نے ایک دن امتحان کیا اس کے راستے میں ایک بڑا سانپ یا شیر وغیرہ کچھ چیز آ گیا تو اس کا راستہ اس نے روکا تھا تو اس لڑکے نے کہا اے اللہ کے اگر یہ عالم حق پہ ہو تو میں پتھر مارتا ہوں یہ بلا مر جائے اور اگر یہ حق پہ نہ ہو تو یہ نہ مرے تو جب اس نے پتھر پھینکا تو وہ بلا بڑی مر گئی تو پھر اس لڑکے کو بہت سی کرامات نصیب ہو گئی مسلم شریف میں حدیث ہے اس لڑکے کا نام عبد اللہ ابن سامر ذکر کیا ہے بعض علما نے روایات میں تو بادشاہ نے قتل کی کوششیں کی لیکن ناکام رہا تو حتیل آخری حربہ یہ ہوا کہ اس لڑکے نے خود ہی اپنے قتل کا طریقہ سکھا دیا دیکھو اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو سارے لوگوں کو جمع کر دینا تو جب سارے لوگ جمع ہو جائیں تو تیر لے کے اس پہ یہ پڑھنا بسم میں رب حادل الغلام اس لڑکے کے رب کے نام پہ یہ تیر پھینکتا ہوں تو جب تم تیر پھینکو گے تو میرے سینے میں چھپ جائے گا میں مر جاؤں گا اسی طرح اس نے کیا لوگوں نے جب یہ تماشا دیکھا تو سب نے کہا آ منا بے رب بادل غلام ہم اس لڑکے کے رب پہ ایمان لے آئے تو اس ظالم بادشاہ نے کھڈے کھود کے اس میں آگ جلائی اور جو ایمان کا کلمہ پڑتا تھا اسے اس کڈے میں گراتے تھے ایک ماں کی گود میں بچہ تھا وہ بچہ کھینچ کے انہوں نے آگ میں گرایا تو بچہ آگ سے ماں کو چیخ لگاتے مولانے روم نے اس کی حکایت ذکر کی ہے بچہ آگ سے اپنی ماں کو کہتا ہے آ مادر کے من این جا خوشیم اندرا مادر کے من این جا خوشیم گرچہ در ظاہر میا آتشیم قدرت آ سگ بدوری اندرا تامبینی قدرت لطف خدا اے ماں اندر آ جا آگ میں آ جا میں اس آگ کے اندر خوش ہوں گر چاہر تو میا آتشم آگ کے اندر پڑا ہوں لیکن یہاں بہت سکون ہے آ دیکھ تو اس کتے کی بے دردی سے بھاگ کے یہاں اللہ کی قدرت کے لطف کو آزمانے کے لیے آ جا تو جب اس ماں نے چھلانگ لگا لی تو اللہ نے اس پر ان لوگوں پر عذاب نازل کر دیا بانگ آمچوں کے کار انجا رسید پائے دارے سک کے قہرے ماں رسید آواز ہوئی اس کو کہ یہاں تک تو کام پہنچ گیا اب اپنے پاؤں مضبوط کر کتے میرا عذاب آ گیا ہے الذي لہو ملک السماوات ولاد وہ ذات جس کے اختیار میں ہے اختیارات آسمانوں اور زمینوں کے اور اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے ہر چیز پر گواہ اب زجر ان الدین فت ان المو منی بے شک وہ لوگ جنہوں نے تکلیف پہنچائی مومن مرد اور مومن اور عورتوں کو سمہ لم يتوب پھر توبہ نہیں کرتے فلہم عذاب جہنم ان کے لئے عذاب جہنم کا ولہم عذاب الحریق اور ان کے لئے عذاب جلانے والا ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحت حلانہار بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں یہ بشارت ہے اور جنہوں نے عمل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری میں ان کے لیے جنتیں ہوں گی کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں یہ ہے الفوز الکبیر کامیابی بہت بڑی حرام ابن ملحان نے تو اسی لیے کہا تھا فستو رب کابا جب اس کو نیزے سے مارا کمر کی طرف سے اور سینے سے نیزہ نکلا اور خون فوارے مار رہا ہے حرام ابن ملحان اپنے ہاتھوں میں وہ خون جمع کر کے اپنے چہرے پہ ڈال رہا ہے اور فرما رہا ہے فس تو وربل میں کامیاب ہو گیا مجھے کعبے کے رب کی قسم تو ذالک کل فوز القبیر یہی ہے کامیابی بہت بڑی اب تخویف ان نبت شربی کل شدید یقیناً پکڑ تیرے رب کی خامخا بہت سخت ہے منعادلی علی ولی فقداد بالحرب حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی تو میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں یا اللہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو اور پھر واپس کر دے گا اس مخلوقات کو وہ الغفور الود اور اللہ ہے بخشنے والا اور دوستی کرنے والا موحدین کے ساتھ ظل عارشل مجید عرش کا مالک ہے بڑی شان والا ہے مجید فعال الما یورید کرتا ہے وہ جس کا ارادہ کرے تسلی ہے حلاتا کا حدیث الجنود آیاب پہنچا ہے تم تک بیان لشکروں کا فرعون والثمود فرعونی اور سمودیوں کا تخویف دنیاوی کا نمونہ تھا بلی اللذین کفروا فی تقذیب بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ ہے جھٹلانے میں حق کو جھٹلانے میں واللہ من ورائیہم محیط اور اللہ ہے ان کے ارد گرد احاطہ کرنے والا بل هو قرآن مجید بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والی کتاب فی لوح محفوظ اس کا بیان ہے یا یہ لوح محفوظ میں ہے دفتر عالی میں ہے اللہ کس پاس حفاظت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخی ادرا لما علیہ حافظ صورت الطارق مکی صورت ہے 36 نمبر پر ہے نزول میں سور بلت کے بعد نازل ہوئی ہے اور 86 ہے ترتیب مصحفی میں سور بروج کے بعد لگی ہے سور بروج میں سابقین کے عذاب کا ذکر تھا یہاں موجوداؤں کے عذاب کا ذکر ہے یا سور بروج کی آیت نمبر 20 پر ترقی ہے یہاں آیت نمبر 4 میں سور بروج کی آیت نمبر 13 پر ترقی ہے یہاں آیت نمبر 6 میں سر بروج کی آیت نمبر 7 پہ ترقی ہے یہاں آیت نمبر 15 میں اور سورہ بروج کی آیت نمبر 13 پہ ترقی ہے یہاں آیت نمبر 8 میں سورہ بروج کی آیت نمبر 12 پہ ترقی ہے یہاں آیت نمبر 10 میں سور بروج میں تخلیف اخروی تھی اور شواہد تھے عقلی دلائل تھے یہاں حال مکذبین کا اور ان کی حقارت ذکر ہو رہی ہے یہاں سورہ بروج میں مکذبین کا حال تو یہاں حقارت مکذبین کی ذکر ہو رہی ہے مقصد صورت کا یہ سورت خلاصہ ہے ماقبل گیارہ صورتوں کا جو پہلے گیارہ صورت اور اس سورت کے شمول بارہ صورت چوتھے حصے کا قرآن کے جزے رابع کا دسواں باب تھا اس دسویں باب کی یہ آخری صورت ہے اور اس میں تمام گیارہ صورتوں کا خلاصہ اور اس میں فنا عالم کا بیان ہے سورت میں صرف ایک ہی نام ہے اللہ کا حافظ سمائی و طارق شاید ہے آسمان و طارق رات کو آنے والا ستارہ طارق اس ستارے کا نام ہے جو سخت آدھی رات میں ظاہر ہوتا ہے رونما ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کرات الباب عام ہے دن ہو یا رات ہو دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو کہتے ہیں کرات الباب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا ایک ہوتا ہے ترخت الباب ترخت رات کو دروازہ کھٹکھٹانے کو کہتے ہیں رات کو آنے والے ستارے کو تارق کہتے ہیں مادرا کمت تارق اور کس چیز نے سمجھایا تجھے کیا ہے تارخ رات کو آنے والا ستارہ نجم ثاقب ایک ستارہ ہے چمکنے والا ان کل نفس لما عليها حافظ نہیں ہے ہر ایک نفس مگر لما بمانے اللہ ہر ایک نفس پہ ہے حافظ ایک حفاظت کرنے والا نگہبان فرشتہ فلی انضر انسان اما تو چاہیے کہ دیکھ لے انسان کے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے یہ خلی کا مما ان دافق پیدا کیا گیا ہے اس پانی سے اچھلنے والے دافق تو پوہن کے یا خرج و ممبئی نے سلبی و نکلتا ہے یہ پانی ممبئی نے سلبی مرد کی پیٹھ کے درمیان سے و ترائب عورتوں کی عورت کی پسلیوں سے انہوں لر یقین اللہ ہے اس انسان کو واپس پیدا کرنے پر خامخہ قدرت رکھنے والا یوم تبلس سرائر دن کے ظاہر ہو جائیں گے راز فما لہو من قوة ولا ناصر تو نہیں ہوگا اس انسان کے لئے کوئی طاقت بچانے کی اپنے آپ کو ولا ناصر انہا اس کا کوئی امدادی ہوگا سراج المنیر میں روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اُرفَو لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاؤن عِنْدَ عِنْدَ ہر ایک غدر کرنے والے چور کے اوپر ایک جھنڈا ہوگا جو اس کے است کمر کے آخری حصے اٹھایا جائے گا یہاں ہوگا وہ یو قالحادی غدرت فلان ابن فولان کہا جائے گا یہ فولان ابن فولان کی چوری ہے تو بلس رائے یہ دلیل ہے قرآن کے صدق پر شاید ہے آسمان بارش والا والا ذات ذات اور شاید ہے زمین پھٹنے والی پھٹ جاتی ہے اسے تیغ نکلتی ہے ان لقول قول فصل یقیناً یہ قرآن خام قول ہے فصل واضح مماحو ابل نہیں ہے یہ قرآن ہنسی مذاق ان نہ یقید یہ تسلی ہے یقیناً یہ لوگ تدبیر کرتے ہیں قرآن کے خلاف میں تدبیر واقع قید اور میں تدبیر کرتا ہوں تدبیر حق پرستوں کی حمایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتی یقید ان سفی دعوت خلاف القرآن یا فی تالی امر اللہ و اطفائین الحق کی مدارک نے یہ قول ذکر کیا لوگ تدبیر کرتے ہیں اپنی دعوت میں قرآن کے خلاف اور اللہ کے قانون کے ابتال میں اور اللہ کے نور نور حق کے بجانے میں اور ابن کثیر ذکر کرتی ہے کی دون قیدن فی خلاف قرآن فما لافیرینا تو مہلت دے دو منکرین کو ام ہل رویدا میں بھی مہلت دیتا ہوں ان کو تھوڑی سی سورہ مزمل میں گزر گیا وہ نی ومن خلق تو وحیدہ زر ومن خلق تو وحیدہ چھوڑ دو مجھے اور اس کو جس کو میں نے پیدا کیا ہے اکیلا میں اس کے ساتھ سمجھ جاؤں گا تو سورت کا مقصد تنویر اعلی ما سبق قبل گیارہ سورتوں کا خلاصہ اور عالم کی فنا کا بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذی خلق فسوا والذی, قدر فہذا والذی اخرج سبرا فجا سورت العلا مکی صورت ہے آٹھویں نمبر پر ہے نزول میں سور تکویر کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں ستاسی نمبر ہے سور طارق کے بعد لگی ہے یہاں سے چھ صورتیں قرآن کریم کے چوتھے حصے کا گیارہواں باب ہے اور ان چھ صورتوں میں تزید من دنیا اور ترغیب ال آخرت ذکر ہو رہی ہے اور دو مسائل کہ اللہ حافظ ہے اور خالق اور مدبر ہے پہلی صورت میں سور طارق میں یہ ذکر ہوا کہ اللہ حافظ ہے تو اس صورت میں ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ خالق اور مدبر ہے یا صورت تاریخ میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہوا خلی کا مما اندافق تو اس صورت میں بھی انسان کی پیدائش کا ذکر اللہ خالہ کا ہوا یا صورت تاریخ میں انسان کی پیدائش کا بیان تھا تو یہاں استقمالی انسان کا بیان ہے یا سور طارق میں تخویف تھی عذاب کی محل تو یہاں ترغیب الالتوحید عذاب سے بچنا ہے تو توحید کو ماننا ہوگا سور تارق کی آیت نمبر چار پہ ترقی ہے اس سورت میں آیت نمبر سات میں سور تاریخ کی آیت نمبر سولہ وہ عقید و فرمایا تو یہاں پہلی آیت میں فرمایا جب اللہ تیری طرف سے تدبیر کرتا ہے تو تجھے اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے سب اسمربی ربک آلہ سور تاریخ کی آیت نمبر چھ پر ترقی ہے یہاں آیت نمبر دو میں اور سور تاریخ کی آیت نمبر بارہ پہ ترقی ہے یہاں آیت نمبر چار میں سورت و تاریخ کی آیت نمبر ستارہ پر ترقی ہے یہاں آیت نمبر پچاس میں اور سورت و تاریخ کی آیت نمبر تیرہ پہ ترقی ہے یہاں آیت نمبر چھ میں سورت طارق کی آیت نمبر پندرہ پہ ترقی ہے یہاں آیت نمبر سات میں اور آیت نمبر دس پہ ترقی ہے یہاں آیت نمبر تیرہ میں سورت میں اسمۂ حوسنہ باری تعالی کے بحث تقرار تین ہے سورت کا مقصد ترغیب آخرت کی اور تزہید من الدنیا ساتھ میں دو مسئلے ایک خالق لکلی اللہ آیت نمبر دو میں اور دوسرا عالم بکلی شین ہویت نمبر سات میں ذکر ہو رہا ہے اس پر دو انعامات مرتب کیے گئے ہیں پہلا انعام آیت نمبر چھ میں ہے سنوکریو کا فلاطن سا اور دوسرا انعام آیت نمبر آٹھ میں ہے ونویسر کلی سنکریو کا فلاتن سا یہ خالق لکلی شین اللہ پر مرتب اور عالم بکلی شین هو اللہ پہ مرتب کیا گیا کہ اس مسئلے کو ماننے والے کے لیے یہ انعام ہوگا صورت میں انسان کے استقمال کے لیے چند امور ذکر ہو رہے ہیں انسان کے کامل انسانیت میں کامل ہونے کے لیے پہلی بات ضروری ہے کہ اس کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو مقصد انسان کی پیدائش کا اللہ کی توحید کو جاننا اور ماننا ہے وہ پہلی آیت میں ذکر ہو رہا ہے سب حسم ربک کل دوسرا استقمال انسانیت کے لیے مقصد کی راہ کو پہچاننا ضروری ہے مقصد تک پہنچنے کی راہ سنکریو کف الاطن سا میں ذکر ہو رہی ہے قرآن ہے پھر ان چیزوں کو جاننا بھی ضروری ہے جو مقصد کی راہ میں رکاوٹ بنے وہ رکاوٹ آیت نمبر سولہ میں ذکر ہو رہی ہے بلطو سرون الحیات دنیا مقصد کے نتیجے کو پہچاننا بھی انسان کامل کی نشانی ہے نتیجہ کیا ہوگا مقصد اور منزل کے حاصل کرنے کا تو نویت سرو آیت نمبر آٹھ میں اس نتیجے کا اگر مقصد کو حاصل نہ کیا تو انجام کیا ہوگا آیت نمبر بارہ میں النار اسلم اس کا بیان ہے تو گویا کہ انسان کے استقمال انسانیت کے لیے مکمل سبق صورت میں ذکر ہو رہا ہے سب اسما ربی کلا پاک ہے پاکی بیان تیرے رب کے نام کے ساتھ اللہ جو بہت اونچی ذات ہے مستحب ہے جو کہ یہ آیت سنے تو اس کے لیے سبحان اللہ کہنا مستحب ہے سب امر ہے نا تو پاکی بیان کرو تو تم کہہ دیا کرو جب اس آیت کو سنو سبحان اللہ کہنا مستحب ہے ابو داؤد کی روایت ہے اقبع ابن عامر جب یہ آیت فسب اسمربی کل اعلی عظیم نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھی فی رکوعکم اور جب سب حسم عربی کل آلہ نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اجا فی سجودکم کوم تو سبحان عربی اللہ سجدے میں اور سبحان ربی العظیم یہ رکو میں ان اوامر کی وجہ سے پڑا جاتا ہے باقی بیان کرو اپنے رب کے نام کی العلی جو بہت اونچی ذات ہے اللہ وہ ذات خلقا جس نے پیدا کیا ہے ساری مخلوق کو فسوا تو برابر کیا ہے اس مخلوق کو والذی قد درا اور وہ ذات جس نے اندازہ کیا ہے مخلوق کا فاد تو راہ دکھائی ہے زندگی گزارنے کی ہدایت عامہ بمانے زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے والذی اخرج اخرجل مرا اور اللہ وہ ذات ہے جس نے نکالا ہے چرا گاہوں کو فجا الحو غسا ان احوا تو ٹھہرا دیا ان چراگاہوں کو خشک احوا کالی یا بھوس سنقریو کا فلاتن سا جلدی ہے کہ پڑھا دوں گا آپ کو قرآن تو مت چھوڑیے گا اس قرآن کو سنکریو کل قرآن فلاطت رکو یا فلاطن سلام علبی مدارک اور قرتبی دونوں معنی ذکر کرتے ہیں اللہ ماشاء اللہ مگر وہ جو چاہے اللہ تو آپ سے بھلا دے گا ان نہ ہوم الجہرا وماءفا یقین اللہ جانتا ہے تیز بات کو اور اس کو بھی جو چھپاتا ہے انسان دل میں ونو یسرو کا اور جلدی ہے کہ آسان کر دوں گا تم کو آسان مقام فضق تو نصیحت کرو قرآن کے ساتھ فضق کر بال قرآن اماف ہوا عید کی آخری ہے مدارک بھی یہاں لکھتے فضق کر ان نفعات ذکر ان بمانے قد ہے کہتے ہیں یقیناً فائدہ دیتا ہے نصیحت دینا نصیحت کرنا قرآن کے ذریعے فائدہ دیتا ہے یہ فائدہ دیتی ہے یا کرتبی لکھتے ہیں ان نفاعت ذکر اولم تنفا اگر فائدہ دے نصیحت کرنا قرآن کے ذریعے یا فائدہ نہ دے تمہیں تم نے قرآن کے ذریعے نصیحت کرنی ہے کسی کو فائدہ دے یا نہ دے سید ذک کر عمئی جلدی ہے کہ نصیحت حاصل کر دے گا وہ جو ڈرتا ہے اللہ سے ویت جنب و حلش کا اور جلدی ہے کہ ہٹ جائیں گے اس سے الش کا اس قرآن سے ہٹ جائیں گے الشقا بدبخ الذي وہ بدبخ یسلہ رلقبرا جو داخل ہوگا بڑی آگ میں حدیث میں آتا ہے وزول علم فی غیر اہلی ہی کا مقلی دل جواہری وخ نازیرہ غیر آہ ناہل کو علم منتقل کرنے والا ایسے ہے جیسے جواہرات اور موتیوں کا ہار خنزیروں کے گلے میں لٹکانے والا یتھ حلشقہ و وہ جو داخل ہوگا بڑی آگ میں سملا یا منہ توفیحا پھر نہ مرے گا اس میں ولا یحیا اور نہ زندہ رہے گا تو نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا کیا معنی یعنی مرے گا نہیں کہ قصہ خلاص ہو جائے اور نہ زندہ رہے گا خوشی والی زندگی کے ساتھ اب تو تنگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے تو موت دنیا میں ہر تکلیف سے نجات کا آخری راستہ ہے وہاں تکلیف سے نجات نہیں لا يموت فيها ولا يحيا اور نہ زندگی ہوگی زندگی کی طرح ہی نہیں خوشی والی قدف لحا من تزک یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاک کر دیا اپنے عقیدے کو وضع رسم رب بھی ہی فصل اللہ اور یاد کیا اس نے اپنے رب کے نام کو مصیبتوں میں فصل تو مدد مانگی اللہ سے یا دعا مانگی اللہ سے یا نماز پڑھی بل تو سرون الحیات دنیا بلکہ تم تمند دنیا تم اونچا کرتے ہو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہو وخرت و خیروں کا اور آخرت تو بہتر ہے اور باقی ہمیشہ اندال یقیناً یہ بیان تھا خامخوا صحیفوں پہلے والوں میں سحفی ابراہیم و موسا ابراہیم علیہ السلام اور موسا علیہ السلام کی صحیفوں میں تو صورت میں تزید من الدنیا اور ترغیب اللہ آخرہ بمائے دو مسائل کے خالق هو الله اور عالم بھی هو الله بسم اللہ الرحمن الرحیم حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَا وُجُوهُن يَوْمَئِذٍ خَاشِعَا عَامِلَةٌ نَاسِبَةٌ تَسْلَى نَارً حَامِيَا تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَا سورِ غَاشِيَا مکی سورت 68 ہے نزول میں سورِ زاریات کے بعد نازل ہوئی اور 88 ہے مصحف کی ترتیب میں سورِ اعلیٰ کے بعد لگی ہے سورة العالیٰ کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر تھا سورہ اعلی میں فرمایا فزکر وزک وزکار سمارب بی تو یہاں بھی ذکر ہے ذکر ہے فذکر ان نمانتا مذکر آیت نمبر اکیس میں سور کے آخر میں تزید من دنیا اور ترغیب لال تھی تو اس صورت صورت غاشیہ میں تخویف منکرین کو اور بشارت زاہدین کو سور اعلیٰ کی آیت نمبر تیرہ پہ ترقی یہاں چھ نمبر آیت میں سور اعلیٰ کی آیت نمبر سولہ پہ ترقی یہاں تین نمبر آیت میں سور اعلیٰ کی آیت نمبر چودہ پہ ترقی یہاں آٹھ نمبر آیت میں سور اعلیٰ کی آیت نمبر نو پہ ترقی یہاں آیت نمبر اکیس میں سور اعلیٰ کی آیت نمبر گیارہ پہ ترقی یہاں نمبر تئیس میں ہے سورت کا مقصد تخویف اور بشارت منکرین اور زاہدین کو تخفیف للمنکرین اور بشارت لزاہدین حل عطا کا حدیث الغاشیا حل بمان قد یقیناً آیا ہے تمہارے پاس بیان چھپانے والے دن کا غاشیہ قیامت کا دن ہر چیز کو چھپا دے گا یا جہنم کی آگ مراد ہے غاشیہ وجوہ یوم دن خاشیا بہت سے چہرے ہوں گے اس دن ذلیل عامل تنہا سے کام کرنے والے تھے نا سے تھکے تھے دنیا میں تسلا نارن حامیہ پھر بھی داخل ہوں گے گرم آگ میں کام کرنے والے تھے دنیا میں دنیا کے لیے خود کو تھکانے والے تھے دنیا میں دنیا کے لیے تو پھر جہنم میں جائیں گے یا عمل کرنے والے تھے دنیا میں قرآن و سنت کے بغیر خود کو تھکانے والے تھے دنیا میں قرآن و سنت کے بغیر تو تسلا نارن حامیہ مبتدین پھر بھیڑ ناراض بھی کرتے ہیں پھر بھی جہنم میں جائیں گے, گے یہ اور داخل ہوں گے گرم آگ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک راہب پہ گزرے اس راہب کو دیکھ کے رونے لگے وہ بہت ہی کمزور ہو چکا تھا ہڈیا ہڈیا رہ گئی تھی اس کی کسی نے کہا حضرت کیوں رو رہے ہو فرمایا دیکھو نہ اس راہب کی کیا حالت ہے تو فرمایا حضرت کافر ہے چھوڑ دیجیے اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ آم لت اللہ سے بتن تسلانہ نہ اس نے دنیا میں کچھ لذت حاصل کی نہ آخرت میں آخرت میں بھی جہنم میں جائے تس کا من آئین ان آنیا پلایا جائے گا اس کو گرم چشمے سے لئی سلا الحم تو نہیں ہوگی ان کے لیے کوئی خوراک اللہ ذریعہ مگر ذریعہ سے زوز اسے کہتے ہیں اونٹ کی خوراک ہے بہت کانٹے دار بھی ہے اور یہ بدمزہ بھی ہے کڑوی لایس من ولا یغنی من جو نہ موٹا کرے گی ان کو صحت مند اور نہ ہی فائدہ دے گی بھوک سے دنیا میں انسان کوئی کچھ کھاتا ہے تو دو مقصدوں کے لیے ایک مقصد کہ اس سے صحت کو فائدہ ہوتا ہے اور دوسرا بھوک مٹتی ہے تو یہ ذریعہ نہ صحت کے لیے اچھا اور فائدہ مند ہے اور نہ بھوک مٹاتا ہے وجوہ یوم دن بہت سے چہرے ہوں گے اس دن ترو تازہ لسائی راضیہ اپنے عمل کی وجہ سے راضی ہوں گے فی جنت ہی جنتوں میں ہوں گے اونچی اونچی لا تسماؤ فی ہا لاغیا نہیں سنیں گے اس میں آبس بات لاغیا فضول بات فی عین جاریہ اس جنت میں ہوں گے چشمے جاری فی سرور مرفوعہ آ اس جنت میں ہوں گے تخت اونچے اونچے واقواب موضوعہ اور کوب ہوں گے رکھے گئے قطار در قطار ونمارق ہماری کو اور تکیے ہوں گے صف بستہ وزرابی مبثوثہ اور بچھونے ہوں گے بچھے ہوئے افلا یہ وہم کا جواب ہے اب اتنے اونچے اونچے تخت ہوں گے تو کیسے اس پہ چڑھا جائے گا تو جواب اونٹ کو دیکھو کتنا اونچا ہے اس پہ کیسے چڑھتے ہو وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے تم اس کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے ہو تو وہ اٹھ جاتا ہے تخت بھی نیچے آئیں گے جنت کے تم بیٹھو گے اس پر وہ پھر اوپر چلے جائیں گے اچھا تو اتنے اونچے کیسے ہوں گے تو سمائی کے فروفیات دیکھو آسمان کو کیسے اٹھایا اچھا اتنے تکیے کہاں ہوں گے للل جاری کئی فن پہاڑوں کو دیکھو اتنے پہاڑ اللہ پیدا کر سکتا ہے تو تکیے نہیں پیدا کر سکتے اچھا تو اتنے بچھونے کیسے ہوں گے ذرابی و بچھونے تو جواب وہ للل آردی کئی اللہ نے کیسے زمین کو بچھایا ہے آفلا ضرون بلی کئی فخلی قت آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ اونٹ کی طرف کے کس طرح پیدا کیے گئے ہیں وہی لسمائی کئی فروفیات اور کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح اٹھایا گیا یہ اسمان وہی لل اور یہ نہیں دیکھتے پہاڑ کی طرف کئی فنوصیبت کے کس طرح رکھے گئے ہیں یہ وہی لل اردی کئی اور نہیں دیکھتے یہ زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے پھیلائی گئی ہے یہ زمین فضکر فضکر اب یہ سند ہے چار مثالوں سے پانچ صفات کی طرف اشارہ ہوا اونٹ میں صفت یہ مشقت ہے تو مشقت اپنے اندر پیدا کرو مشقت والی صفت گرمی سردی میں بھوکا پیاسا یہ چلتا رہتا ہے صحرا میں پہاڑ پہ آسمان میں رفعات ہے اپنے اندر اونچائی پیدا کرو اخلاق کی اونچائی آدات کی اونچائی زمین پہاڑوں میں استقلال ہے مضبوطی ہے پہاڑ کی طرح اپنے آپ کو مضبوط بناؤ زمین میں دو صفات ہے ایک منفعت ہے دوسری عاجزی ہے ساری جہان کو خیر رسائی ساری مخلوق کے لیے خیر کا ذریعہ زمین میں ہے المنجالد کفات امواتا اور دوسری صفت زمین میں آجیزی ہر کسی کے لیے بچھی ہوئی ہے تو تم بھی منفعت اور اجز کی صفت مشقت اونٹ کی طرح رفعت آسمان کی طرح استقلال جبال کی طرح اور منفات اور خیر والی صفت اور عجز یہ زمین کی طرح پیدا ہو جائے تم میں یہ پانچ صفات آ جائیں تو فضکر نصیحت کرو قرآن کے ذریعے یہ ہے <تصفيق> ان نمان تمزکر بے شک تو ہے نصیحت کرنے والا لست علیہ مسطر نہیں ہے تو ان پر نگہبان الا اللہ من تولا فرا لیکن وہ جو پھر گیا اللہ کی کتاب سے وکف ارا اور اس نے انکار کیا اس سے فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر تو عذاب دے دے گا اس کو اللہ عذاب بڑا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم بیشک ہم پر ہے واپس آنا ان کا ہماری طرف اور یقینا ہم پر ہی ہے حساب ان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ول فجری ولی نشر وش وت حل فیزالی کا قسم الدی خیجر سورت الفجر مکی سورت ہے دسویں نمبر پر ہے نزول میں سورت اللیل کے بعد نازل ہوئی ہے اور مذہب کی ترتیب میں نواسی ہے ایٹی نائن سر کے بعد لگی ہے ربط سورہ غاشیہ کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر ہے ایک ان میں سے جب سورہ غاشیہ میں تخویف اور بشارت ذکر ہوئی تو یہاں ترغیب ہے اعمال صالحہ کی طرف اوقات حسنہ میں اوقات حسنہ میں تضرع اور خوشو کی ترغیب ہے یا سورت الغاشیہ میں تخویف اخروی تھی تو یہاں تخویف دنیاوی کے نمونے ذکر ہو رہے ہیں سور غاشیہ کی آیت نمبر بیس پر ترقی ہے یہاں آیت نمبر اکیس میں اور آیت نمبر چوبیس سور غاشیہ کی اس پہ ترقی ہے یہاں آیت نمبر پچیس میں سورت کا مقصد ترغیب اعمال صالحہ کی طرف اوقات حسانہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر فجری ولی شاہد ہے فجر کا وقت یا تو مراد اس سے ہر فجر ہے یہ فجر تیری غفلت پہ شاہد ہے کہ کتنا قیمتی وقت ہے لیکن تو غافل ہے اس وقت میں اعلان ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے حلمی مستقفر فاغ فرہ و حلمی مسترض ان فارزق اللہ فرماتے آیا ہے مجھ سے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں اور آیا ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ کے میں اس کو رزق دے دوں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ابن کثیر نے نقل کی ہے منہادل ایامن یہ لیال عشر شاید ہیں وہ دس راتیں ذلحجہ کی یا رمضان کی لوگ اعتکاف کرتے ہیں اس میں یا وہ دس دن ذلحجا کے ابتدائی لوگ حج ادا کرتے ہیں تو ابن عباس نے فرمایا کسی دن بھی عمل سال اللہ کے نزدیک اتنا محبوب نہیں ہوتا سوائے اس دس دنوں کے جو ذی کے ہیں کالو ولا جہاد فی سبھی اللہ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی جہاد فی سبیل اللہ بھی افضل نہیں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ولل جہاد فی سبی اللہ اللہ رجولن خارا جبھی نفسی و مالی سما لم یر جی بھی شی امن کا مگر وہ آدمی جو اپنے نفس اور مال کے ساتھ نکل جائے اور پھر ایک بھی واپس لے کے نہ آئے وہ بہتر ہے یعنی سب کچھ لوٹا کے آ جائے شہید ہو جائے یا فجر سے مراد محرم کی صبح ہے یا فجر سے مراد ذی کی فجر ہے نو ذی کی فجر العرفہ یا فجر سے مراد یوم النحر کی فجر ہے بڑی عید کی صبح یا فجر سے مراد سلاط الفجر ہے یہ سب گواہ ہیں انسان تیری غفلت پہ ول عشر اور شاہد ہیں وہ دس راتیں رمضان کی آخری یا ذی کی پہلی و شف عی اور شاہد ہیں وہ جفت اور تاق شفع جفت اور وطر طاق کو کہتے ہیں جو دو پہ تقسیم ہو اسے شفا کہتے ہیں جو نہ ہو اسے وطر کہتے ہیں تو شفا دس ذلحجہ اور وطر نو ذیل یا نماز مراد ہیں بعض جفت ہے دو رکعت یا چار رکعت والی اور بعض طاق ہے تین رکعت والی نمازیں وئیلی ادائس اور شاید ہے رات جب کے روانہ ہو جائے آخری حصہ رات کا جب کہ چلی جائے حل فیزالی کا قسم الدی حجر بے شک یقیناً ہے اس میں قسم الدی حجر قسم الدی حجر اعتماد عقل مندوں کے لیے عقل مندوں کے لیے عقل مند ہو تو اس کو اس میں سبق ہے شاہد ہے اس کے لیے قسم اعتماد ہے الم طرح کئی ففا ربو کبھی آد تخیف دنیاوی کے نمونے آئے تو نہیں دیکھتا کہ کس طرح کام کیا تھا تیرے رب نے عادیوں کے ساتھ ارم والے ارم اولاد تھی ارم کی ذات العماد بڑے بڑے بنگلوں والے ستونوں والے یا عماد لشکر عمود سپاہی اللہ تھی لم یخلق بسلوحہ فلبیلات وہ قوم عاد کے نہیں پیدا کیے گئے ان کی طرح شہروں میں کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی ان کی طرح پیدا ہی نہیں ہوئے اتنے طاقتور تھے وہ سمود الدین جاب رواد اور قوم سمود وہ جو کھودتے تھے پتھروں کو وادی میں وادی قورا میں وہ فراؤنا ذیل اوتاد اور فرآون میخوں والا لشکروں والا یا فوجی وطد مراد فوجی اور یا اس سے مراد میخ میخ جو تختے پہ سلا کے آسیہ کے بدن پہ اس نے ٹھوکے تھے اللہ دینہ تغوف البلاد وہ جو سرکشی جنہوں نے سرکشی کی تھی شہروں میں فسروفی حلفساد تو زیادہ کر دیا تھا اس ان شہروں میں فساد فسب علیہ مبو کا سو تو انڈھیل دیا ان پر تیرے رب نے کوڑا عذاب کا عذاب کا کوڑا تیرے رب نے ان کے اوپر ان ڈھیل دیا رب, تیرا رب خام خواہ دیکھنے والا ہے ہر ایک کو مرساد ابن جزی مانا کرتے ہیں زاد میں دیکھنے والا ہے یا مرساد ابین گاہ میں ہے مورچے میں ہے فامل انسان ادام اب تلاحو انسان کو زجر ہے ہر چیز انسان ہے بی بیمان ادام اب تلاحو جب امتحان کر دے اس کا ربو ہو رب اس کا فاکرما ہو تو عزت من کر دیتا ہے اس کو و اور مال دے دیتا ہے اس کو فیاقول رب بھی اکرمن تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی وہ اذا دب ہو اور جب اس کا امتحان کرتا ہے اللہ فقدر علیہ حرض تو تنگ کر دیتا ہے اس پر اس کا رزق فیاقول ربی آہان تو یہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا کل لا کبھی نہیں بل لا تکرمون یہ بلکہ یہ عزت نہیں کرتا تھا یتیم کے عزت کے لیے چار اسباب ہے پہلا سبب اس کے پاس نہیں تھا لا تکرمون الیتیم تم عزت نہیں دیتے تھے یتیم کو ولا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامٍ مِسْكِينَ اور تیسی نہیں دلاتے تھے مِسْكِينَ کے طعام اور خوراک پر وَتَاقُلُونَ التُرَاثَ اَقْلًا لَمَّا اور کھاتے ہو تم مال مردوں کا کھانا زیادہ زیادہ لَمَّ اَقْلًا لَمَّ بین شدیدن جمعا بین حرال حرام کو نہیں دیکھتے سب کچھ کھاتے ہو بس ہونا چاہیے کچھ پھر سے جما اور محبت کرتے ہو تم مال کے ساتھ محبت بہت زیادہ تو چار راستے تھے عزت کے ایک یتیم کو عزت دینے سے تمہیں عزت ملتی تھی تو لا تقرمون الیتیم دوسرا مسکین کے طعام دینے سے تمہیں عزت ملے گی تو لا تحاظون على طعام لا تحاظون على طعام المسکین تیسرا مردے کے مردوں کے مال نہ کھاؤ تو تاکولون التراث اکل اللمہ اور چوتھا مال اور دنیا سے زیادہ محبت نہ کرو تو تحبون المال حبا جمع تو عزت تمہیں کیسے ملے گی تم تو ہوگے احانت میں کل لا اذا دکت الاردو دکاں دکاں یقیناً جب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے ساتھ وجہ رب کل ملکن صفا اور ظاہر ہو جائے گا تیرا رب آ جائے گا یعنی ظاہر ہو جائے گا پردے ہٹا دیے جائیں گے ولملک اور فرشتے ملا ایک صف ب ہوں گے وجی ایوم ای دن بھی اور ظاہر ہو جائے گی دن جہنم دن اس دن یاد کرے گا انسان اپنے عمل کو وانا لہو ذکر تو کہاں ہوگا اس کے لیے یادی یاد کرنا فائدہ مند نصیحت لینا فائدہ مند قد دم حیاتی کہے گئے انسان ہائے ہائے کہ میں آگے بیچتا اپنی زندگی کے لیے نیکمل فیوم ہو احد تو اس دن سزا نہیں دے گا اللہ کی سزا کی طرح اللہ کے عذاب کی طرح کوئی ایک بھی ولا یو سک وحد نہ بان سکے گا اللہ کے باننے کی طرح کوئی ایک بھی یا تو نفس المتم آزاد مسل آزاب مثل احادن احد ولا یوسق وساق مثل ہی احد او نفس مطمئنہ اللہ کی قرآن سے اطمینان حاصل کرنے والے اے وہ نفس جس تم نے اطمینان پایا تھا قرآن کے ذریعے یا نفس مطمئنہ مستقین بلّہ اللہ پہ یقین رکھنے والا الى ربی کراد تم مردیا واپس ہو جاؤ اپنے رب کی طرف خوش ہو جاؤ گے مرضیہ خوش کیے جاؤ گے راضیا تم خوش ہو گے اور تم سے رب بھی راضی ہوگا فت فی عبادی داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں وط جنتی بس داخل ہو جاؤ میری جنت میں تو صورت میں ترغیب آمال سالح کی اوقات حسنہ میں مقصد تھا بہترین اوقات نیلام کے تم سے گزر گئے عمل صالح کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا البلد بحادل بلدی ونتم البلد ووالد و ولد خلق خلقنا الانسان فی کبد سر بلد مکی صورت ہے 35 نمبر ہے نزول میں سور قاف کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں نبے ہے سور فجر کے بعد لگی ہے سور فجر کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر تھا پہلا ربط سور فجر میں ترغیب تھی اعمال صالحہ کی طرف بہترین اوقات میں تو یہاں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر چار میں کہ لقد خلقنا نل انسان فی کا ہم نے انسان کو مشقت کے لیے ہی پیدا تو کیا ہے یا صورت فجر میں ترغیب آمالے صالحہ کی تھی تو اس صورت میں اصلاح معاشرہ کے اصول بیان ہو رہے ہیں سور فجر میں غفلت غافلین کی بیان ہوئی تو یہاں ترغیب ہے اٹھو لوگوں کی اصلاح کرو یا سور فجر میں احانت ذکر ہوئی دنیا کی تو یہاں زجر ان لوگوں کو جو دنیا کا مال غلط جگہ پہ لگاتے ہیں اور صرف کرتے ہیں یا سور فجر میں احوال ذکر ہوئے گزرے زمانے کے مجرموں کے تو اس صورت میں اس امت کے مجرموں کے حالات ذکر ہو رہے ہیں صورت کا مقصد معاشرے کی اصلاح کے لیے تین اصول کا بیان ہے تین اصول اصلاح معاشرہ ایک اصل امیر جفاکش ہونا چاہیے آیت نمبر دو آیت نمبر چار لقد خلقنا نل فی افیق دوسرا اصل امیر اور گاؤں کا بڑا ملک کا بادشاہ مال بیت المال کا صحیح جگہ پہ لگائے گا آیت نمبر بارہ سے سولہ تک وہ صحیح مصارف انفاق کے ذکر ہو رہے ہیں اور تیسرا اصل امیر صبر کرے گا مشکلات میں اور اس کے اندر رحم کا جذبہ ہوگا اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے گا آیت نمبر ستارہ میں اس کا بیان ہے ایوب کا دور تھا جنرل ایوب کا ویری جیٹ والے کچھ لوگ آئے تھے پنچپیر ثوابی حضرت شیخ القرآن رحم اللہ سے ملے تھے تو شیخ سے پوچھا تھا کیا قرآن میں گاؤں کی اصلاح کے لیے کوئی صورت ہے تو شیخ نے یہ صورت پڑھ کے سنائی تھی ان کو کہ اس میں تین اصول ذکر ہو رہے ہیں گاؤں کا بڑا مال صحیح جگہ پہ لگائے گا جفا کش ہوگا اور صبر کرے گا مشکلات میں اس کے اندر رحم کا جذبہ ہوگا اور دوسروں کو ترقین بھی رحم کی کرے گا لا سے منہ بھی حادل بلد نہیں ہے جی ایسا کام جیسا کہ لوگوں کا گمان ہے میں شاہد کرتا ہوں اس گاؤں کو حادل البلد مکہ اس مکے کو میں شاہد کرتا ہوں گواہ بناتا ہوں وانتحلم بھی حادل البلد آپ کے خون کو حلال جانا جاتا ہے اس گاؤں کو میں آپ کو قتل کرنا حلال جانا جاتا ہے اس گاؤں میں یا حلول سے ہے آپ کو بھیجا گیا ہے درمیان میں اس گاؤں کے والدین اور شاہد ہے والد و ما والدا اور وہ جو اس نے پیدا سے پیدا ہوا والد آدم علیہ السلام اور ما والدا تمام ابن آدم, ابن آدم ابن آدم یہ سب شواہد ہے لقد خلق انسان فی قبد یقیناً پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو مشقت کے لیے مشقت میں سارے آزائے بدن کبد کہتے ہیں جگر کو سارے بدن کے اندام ایک ایک کام کرتے ہیں جگر چار کام کرتا ہے ایک میدے میں جب خوراک کو ہزم اول مل جاتا ہے فضلہ جدا ہو جاتا ہے تو ہزم ثانی کے لیے وہ طاقتور خوراک جگر کو پاس کر دیتا ہے میدا جگر اس سے چار چیزیں بناتا ہے ایک خون جو دل میں دل کی کے ذریعے دل کی پمپنگ کے ذریعے سارے بدن میں سپلائی ہوتا ہے رگوں کے ذریعے دوسرا سودا یہ کالا پانی ہے جو انسان کی تلی میں ہوتا ہے چھوٹی سی تھیلی ہے قطرہ قطرہ میدے پہ ٹپکتا ہے یہ میدے کا پٹرول ہے اس سے خوراک کو ہاضمان ہوتا ہے اور تیسری سفرا یہ زرد پانی ہے جو ان پٹھوں کی خوراک ہے جوڑوں کی اور چوتھی بلغم بناتا ہے یہ وہ رتوبت والا مادہ ہے جو ہڈیوں کی خوراک ہے تو جگر چار کام کرتا ہے سارے بدن کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اسی طرح جس طرح جگر زیادہ کام کرتا ہے انسان کو بھی ہم نے مشقت کے لیے پیدا کیا ایا صب اللہ یقرا علیہ ہدائے گمان کرتا ہے یہ انسان کہ قادر نہیں ہوگا اس پر کوئی بھی اقول اور کہتا ہے یا حلق مال اللہ بادہ میں نے خرچ کیا مال بہت زیادہ ایاح سب اللہ یا رحو گمان کرتا ہے یہ کہ نہیں دیکھتا اس کو کوئی بھی آیا نہیں ٹھہرائی ہے ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں آئین دیکھنے کے لیے اس کو دکھاتا ہوں تو خود نہیں دیکھتا ہوں ل اور زبان و شفت اور دو ہونٹ. زبان چلنے والی ایک ہے ان کو قابو کرنے کے لیے دو ہیں ہونٹ اب ان دو ہونٹھوں میں بتیس دانتوں میں بھی یہ زبان قابو نہ ہو تو اس کا کیا کرنا وہ حدین حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں تیرے لیے جنت کا ضامن ہوں ایک مابین علیہ یہ دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی زمانت دے دو کہ اس کا استعمال غلط نہیں کرو گے دوسرا مابین الفقی زین دونوں پاؤں کے درمیان جو شرم ہے اس کی زمانت دے دو کہ استعمال غلط نہیں کرو گے میں تیرے جنت کا ضامن ہوں وہ دینا ہنج اور بیان کیا ہے ہم نے اس کو دو راستوں کا فلقت حمل عقبہ تو نہیں داخل ہوتا یہ مصیبت کی گھاٹی میں لقت حمل آقبا آقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں چوٹی مصیبتوں کی گھاٹی مراد ہے مادرا کملا اور کی چیز نے سمجھایا تم کہ کیا ہے مشکلات دین میں فق اور رقاب اختہام ہوا فق اور رقاوتن آزاد کرنا ہے گردنوں کا غلام اور لونڈیوں کو آزاد کرنا یا لوگوں کو آزاد کرنا جہالت سے لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرنا او فی اور منزی مصربہ یا خوراک دینا ہے اس دن میں جو بھوک والا دن ہوتا ہے غم کا دن ہے تو میت والوں مرنے والوں کے لیے تم لے جاؤ کھانا یتیمن خوراک دینا ہے یتیم کو زا مقربتن جو تیرا قریبی ہے انسانیت میں او یا مسکین کو خوراک دینا ہے زا مطربن جو مٹی میں پڑا ہوا ہے کانا من پھر ہو یہ وہ ان لوگوں سے میں سے جنہوں نے مانا ہے مسئلہ و تواسو اور یہ وسیعت کرتے ہیں ایک دوسرے کو صبر کی وتواس و اور وسیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو سلا رحمی کی کا اصحاب المانہ یہ لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے والذین کفروا کفرو بھی اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں پر ہم اصحاب المشما ہیں بائیں ہاتھ والے علیہم نارم سدا ان پہ ہوگی آگ پہ وس لگی ہوئی تو صورت میں اصلاح معاشرہ کا بیان تھا تین اصول کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا سورہ شمس مکی صورت ہے نازل ہوئی ہے سورہ قدر کے بعد 26 نمبر ہے نزول میں ایک آنوے ہے ترتیبِ مصحفی میں سورہ بلد کے بعد لگی ہے سورہ بلد کے ساتھ ربط اس کا متعدد وجوہ کی بنا پر ہے سورہ بلد میں بے جا خرچ کرنے والوں کا بیان ہوا تو یہاں سمودی جو بے جا خرچ کرنے والے تھے ان کا بیان ہے یا سور بلد میں دو گروہ ذکر ہوئے ان دونوں کا فرق بالامثلہ اس سور شمس میں بیان ہو رہا ہے سور بلد میں صبر کی ترغیب تھی تو یہاں واقع صالح علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے صبر کیا تھا یا سور بلد میں معاشرے کی اصلاح کا بیان تو یہاں ترغیب اعمال صالحہ کو سورت کا مقصد بھی ترغیب اعمال صالحہ کی طرف اور رد اس کا جو نیک نہ ہو اور نیک اپنے آپ کو ظاہر کرے نیکوں میں داخل ہو وہ شم اور شاید ہے سورج اور سورج کی چمک اور روشنی ولقمری ادا تلاحا اور شاید ہے چاند جب چاند سورج کے پیچھے لگ جائے تلا تلوہ کہتے ہیں پیچھے آنا ون نہاری ادا اور دن شاید ہے ادا جل جب ظاہر کر دے مخلوق کو یا ہٹا دے اندھیرے کو جلہ وا یخشا اور شاید ہے رات جو چھپا دیتی ہے جب چھپا لیتی ہے مخلوقات کو وہ وما بنا اور شاید ہے آسمان اور وہ ذات جس نے بنایا ہے اس آسمان کو وردی وما تو اور شاید ہے زمین اور وہ ذات جس نے بچھایا ہے اس زمین کو ونفس وما سوا اور شاید ہے نفس اور وہ ذات جس نے برابر کیا ہے اس نفس کو زمیندار کو فصل کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک سورج تو دین کے لیے بھی یہ چیزیں ضروری ہیں نبوت کا سورج زمیندار کو چاند کی ضرورت ہوتی ہے اقوال صحابہ اور سنت چاند ہے دن کی ضرورت ہوتی ہے تو دین دن دین کے لیے دن اس لیے ضروری ہے کہ اس میں دین سیکھو اور عمل کرو رات کی ضرورت ہوتی ہے آرام کے لیے آرام اس لیے کہ اس میں بیان کرو آسمان کی ضرورت ہوتی ہے تو شریعت اور رحمت اللہ کی آسمان ہے اور بدن کی ضرورت ہوتی ہے وہ نفس وما کہ اس پہ اللہ کا قانون جاری ہو جائے زمین کی ضرورت ہوتی ہے کہ بیان کے لیے قرآن, قرآن کے بیان کے لیے جاؤ فلحمہ فجورہا و تو بیان کیا ہے اس نفس کو بدی اس کی اور نیکی اس کی الہمہ الحام دل میں رکھا ہے اس کی نیکی اور بدی سب کچھ زید ابن ارقام سے روایت ہے نبی علیہ السلام فرمایا کرتی اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والحرم والجمن والبخل والعذاب القبر اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها وانت ولیها ومولاها اللهم انی اعوذ بک من قلب لا يخشو ومن بطن لا يشبعو مسلم کی روایت ہے ابن کثیر نے بھی ذکر کیے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میرے اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں آپ کے ہاں آجز سے آجزی سے اور کسل سے سستی سے اور حرم بڑھاپے سے ذوف سے اور جبن بزدلی سے اور بخل سے اور عذاب قبر سے اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی اور اس کی پاکی دے دے تو بہتر ہے وہ جو نفس کو پاک کرنے والا ہے تو ولی اس کا اور مولا اس کا ہے اللہ میں تیرے ساتھ پنا پکڑتا ہوں اس دل سے جو جس میں تیرا ڈر نہ ہو اس پیٹ سے جس جو بھرے نہیں اور اس علم سے جس کا کوئی فائدہ اور نفع نہ ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو قد افلح من کہا یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاک کر دیا اپنے آپ کو وقت خواب من سا اور یقیناً تاوانی ہو گیا وہ جس نے خود کو گسیڑ دیا نیکوں میں یا دس ساح چھپانا قزبت سمود بے تغواہا یہ تخلیف دنیاوی بطور دلیل نقلی تقزیب کی تھی قوم سمود نے بیتغواہ تقزیب کی تھی صالح سلام کی بیتغواہ اپنی سرکشی کی وجہ سے جب بھیجا تھا انہوں نے اپنا بدبخت قدار ابن صالف فقال الحم رسول اللہ تو کہا تھا ان کو اللہ کے رسول نے ناقت اللہ یہ اونٹنی ہے اللہ کی اضافت تشریفی سے کہتے ہیں و سک اس کا نمبر ہے پانی پینے کا فقط زبو ہو تو انہوں نے جھٹلایا صالح علیہ السلام کو فاقر تو زخمی کر دیا اس اونٹنی کو فدم دم علیہ تو نازل کر دیا اللہ نے ان پر عذاب رازل کر دیا ان پر عذاب ان کے رب نے بھی زم ان کی گناہوں کی وجہ سے فس تو برابر کر دیا اس کو بلا خاف نہیں ڈرتا اللہ کسی کے بدلے لینے سے یا انجام سے اللہ کسی سے نہیں ڈرتا قوموں کو تباہ کر دیا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے تو صورت میں ترغیب آمال صالحہ کو رد ان کا جو نیک نہ ہو اور خود کو نیک ثابت کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم و حری دا, دا تجل خلق رسا سور لیل مکی صورت ہے نو نمبر ہے نزول میں سور اعلیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں بہانوے ہے سور شمس کے بعد لگی ہے سور شمس کے ساتھ ربط سور شمس میں ترغیب اعمال صالحہ کی تو یہاں عمل کی مقبولیت کی تین شرائط ہے یا سور شمس بیان ہوا کہ نیکوکار اور بدکار برابر نہیں ہے تو یہاں نیکوکاروں اور بدکاروں کے اعمال ذکر ہو رہے ہیں کہ وہ بھی برابر نہیں ہے یا سور شمس میں ظالموں کے ساتھ یکجا ہو جائے کوئی تو وہ بھی تباہ ہو جائے گا جیسے خودار ابن صالف کے ساتھ قوم نے حمایت کی تو وہ ساری قوم تباہ ہوگی تو یہاں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کے لیے کام کرو اللہ تمہیں اجر دے گا نجات دے گا تباہی سے بچائے گا آیت آیت کا بھی بہت ربط ہے مقصد صورت کا تقسیم لوگوں کے اعمال کی مقبول اور غیر مقبول ولی لی دا شاید ہے رات جب چھپا لے مخلوقات کو ون نہ تجلہ اور شاید ہے دن جب ظاہر کر دے مخلوقات کو وما خلق زکر ون اور شاید ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے آدمی اور عورت کو ان یا کم لتا یقیناً تمہاری کوشش خام مختلف ہے مختلف ہے کوئی ایک طرح کے عمل کرتا ہے کوئی دوسری طرح کی فما من آتا وطق و صد قبل عمل کی قبولیت کی تین شرائط ہے ایک آتا اتیا بیما امار تعالی اللہ, اللہ کے حکم پہ عمل کرنا دوسرا وطقا تقوا بدعات سے اپنے آپ کو بچانا نبی کی اطاعت کرنا اور تیسرا وسد قبل صحیح عقیدہ تو یہ تین شرائط ہوں تو عمل مقبول ہوگا ایک اتیان بما امر اللہ دوسرا اتباع نبی اور تیسرا عقید توحید منا تاہر وہ ہے جس نے ادا کی اللہ کا حکم وت اور خود کو بچایا خلاف سے بدعات سے وصدق حوسنا اور تصدیق کی اس نے بالحسنا تصدیق کی توحید کی علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے بقی الغرقد میں ایک جنازے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مامن کمن کم حدن اللہ وقت کا توا مقد من مقدہ تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر ہر کسی کا مقاد اور ٹھکانہ جنت اور جہنم سے لکھا گیا ہے فقالیہ رسول اللہ تو انہوں نے کہا ہے اللہ کی نبی فلانت تک فلانت تکلو ہم بس اسی لکھنے لکھے ہوئی تقدیر پہ اعتماد نہ کر دیں فقالہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمل ہو فک اللہ خل قلع ہر کسی کو آسان کی گئی ہے وہی راہ جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے پھر نبی علیہ السلام نے یہ پڑھی یہ آیت تلاوت کی فاما منا طاوت قبل حسنا یہ آیت تلاوت کی بخاری کی روایت ہے ابھی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے ابن جریر نے ذکر کی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نہیں ہے کوئی دن کہ اس میں سورج غروب ہوتا ہے مگر دو فرشتے آواز دیتے اس میں وہ آوازیں ہر ایک مخلوق سنتی ہے مگر ان سو جن نہیں سنتے لحمات منفقا خلفا و واط منف تلفا اے اللہ انفاق کرنے والے کو اچھا بدلہ دے دے اور جو انفاق نہیں کرتا اس کے مال کو تلف کر دے تو اللہ نے اس کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر کے فم مامنا آتا تھا وتقا و قبل حسنا فسنت سر اسرا تو جلدی ہے کہ آسان کر دوں گا اس کے لیے آسان جگہ جنت من بخلا اور ہرچے وہ آدمی ہے جس نے بخل کیا نہیں اللہ کا حاکادانی کیا وسط تغنا اور بے پرواہی کی عمل میں وہ کردبہ حسنہ اور توحید کی تقزیب کی فسنیت سرولسرا تو جلدی ہے کہ آسان کر دوں گا اس کو سخت مقام کے لیے وما یگنیان ہوں معلوم ہو ادا کوئی فائدہ نہیں دے گا اس کو اس کا مال جب یہ ہلاک ہو جائے علینا ہودا یقینا ہم پہ ہے بیان ہدایت کا وہ ان لنا لا اور یقینا ہمارے لیے ہے اختیار آخرت اور دنیا کا فانزر تو کم نارن تلزا تو میں ڈراتا ہوں تم کو اس آگ سے جو شعلے مارنے والی ہے لاسلاح لا اللہ لشکا داخل نہیں ہو گئے اس آگ میں مگر بدبخت اللہ وہ بدبخت کا زبا جس نے جھٹلایا اللہ کی کتاب کو وہ اور منہ پھیر دی اللہ کی کتاب سے و الْأَتْقَى اور جلدی کے ہٹا دیے گا اس جہنم سے اللہ پرزگاروں کو اللہزگار یوتی اطقا عساید کا مصداق پہلے اولن صدیق اکبر ہے, جو دیتا ہے اپنا مال کا اس حال میں کہ خود کو پاک کرتا ہے عِندَهُ مِن حدنت انتجا اور نہیں ہے کسی ایک کے لیے اس کے پاس کوئی احسان کہ اس کا بدلہ دیا جاتا ہے اللہ وجہ اعلی مگر ڈھونڈنے کے لیے اپنے رب بڑے عالی المرتبہ رب کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے مال لگاتے کسی سے بدلے کا تما نہیں کرتے لب تغا مگر ڈھونڈنے کے لیے وجہ ربی بھی ہی رضامندی اس کے رب کی اللہ جو اونچے درجے والا ہے والا سوفردا اور جلدی ہے کہ خوش کر دے گا اس کو اللہ بسوا بھی ثواب اس عمل کے بدلے کے ذریعے تو صورت میں لوگوں کے اعمال کی تقسیم تھی مقبول اور غیر مقبول اور عمل کی قبولیت کے تین شرائط تھے ان شاء اللہ لذیذ کل ہم قرآن کریم کا ختم کریں گے دو بجے سے درس قرآن شروع ہوگا دو بجے سے ان شاء اللہ ظہر کے دو بجے درس قرآن شروع ہوگا یہ باقی سبق جو ہے وہ بھی پڑھیں گے اور احتامی دعا بھی کریں گے ساتھیوں کو آنے کی ضرورت نہیں چونکہ سارا درس آن لائن ہوا موبائل کے ذریعے تو سارے ساتھی موبائل کے ذریعے ہی ختم قرآن اور دعا میں شریک ہو جائیں کیونکہ یہاں حالات کچھ اسی طرح ہے اور ساتھیوں کو آنے میں تکلیف بھی ہوگی ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کریں تو سارے ساتھی کل کا اختتامی درس اور بذریعے نیٹ سنیں اپنے اپنے علاقوں میں اور دعا میں بھی شریک ہو انشاءاللہ میرا اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اقول قولی حادہ استغفر اللہ علی و الکم علی سائر المسلمین فستقفر اللہ الغفر الرحیم اللہم قوینا في رزاک وخزل الخير و الخير الخیر بناسیتنا و جالیل اسلام منتہار جائنا و سل اللہ تعالیٰ لخیر خلق محمد و آلہ و سعیب اجمائن برحمت کے